حارون بن الله والذوله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اقبرني نافع مولا ابن عمر الله ابن عمر أنه قال كان المسلمون هنا قدموا المدينة يستمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرناً مثل قرن اليہود فقال عمر اولا تبعسون رجولن ینادی بالصلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلا یہ جی حدیث اگرچہ پچھلے درس میں جب میں نے پڑھ تو لی تھی لیکن کیونکہ اور حدیثیں بھی اس باب کیے میں نے اس لئے لوٹا دیا تاکہ اس پر بات ہو سکے تو کتاب السلاح شروع ہوئی ہے مسلم شریف کی اور نماز سے پہلے مسئلہ ہے اذان کا اس لیے وہ اس سے متعلق حدیثیں پہلے لا رہے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے تو وہ اکٹھے ہوتے تھے اور نمازوں کے وقت کے سلسلے میں وہ تعیون کرتے تھے کہ بھائی نماز اس وقت پڑھنے, اس وقت پڑھ لیں لاؤ اب پڑھ لیں اس طرح کی بات اس وقت کوئی آواز لگانا یا اذان دینا یہ سب نہیں ہوتا تھا جمع ہو گئے ایک سے اور نماز پڑھ لی تو اس پر بات ہوئی کہ بھائی کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو سب لوگ ایک وقت پہ اکٹھے ہو جائیں کیا صورت اس سلسلے میں ہو فتح کل لمح یومنفیز علیک <coughs> لوگوں نے اس سلسلے میں بات چیت کی بعد نے مشورہ دیا کہ جس طرح سے نسرانیوں کے گھنٹے بجتے ہیں ایسے ہی تم بھی ایک گھنٹہ بجانے کا انتظام کر لو کسی نے کہا جیسے یہودیوں يہودی، کے ہاں پھونگا پھونکا جا، مارا جاتا ہے ایسے ہی سینگ یا پونگا جو ہے وہ, وہ انتظام کر لیا جائے لیکن بات اس لیے نہیں بن رہی تھی کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی ہم ایک مستقل قوم ہیں ہمارے پاس شریعت ہے مذہب ہے قانون ہے اور دوسروں کا طریقہ تھوڑی اختیار کریں گے گھنٹے پیٹے تو یوں نہیں پتہ چلے گا چرچ میں بلایا جا رہا کہ مسجد میں اسی طرح سے پونگا مارا جائے گا تو نہیں پتا چلے گا کہ وہ سینگاہ میں جانا ہے کہ مسجد میں جانا ہے مسلمانوں کا طریقہ ایک الگ ہونا چاہیے تو بات بن نہیں رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بھائی کیوں نہ تم کسی ایک آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کر دو کہ وہ نماز کے لیے بلایا کرے مثال کے طور پر یہ کہ حل صلاح اللہ بس آباز دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ قوم فنا بصلاح نماز کے لیے پکارو اب یہ یا تو یہ حدیث مختصر ہے یا پھر یہ کہ چونکہ آگے حدیث آ رہی ہے تو اس میں چونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس لیے کہا جائے گا کہ یہ اصطلاحی نہیں خالی لوگوں کو نماز کے لیے پکارنے کے لیے آپ نے فرمایا البتہ اس میں لفظ ہے قوم ہے کم کے مان کھڑے ہو جاؤ اس لیے یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ اذان کے لیے کھڑا ہونا اور قیام جو ہے اس کا درجہ کیا ہے قاضی ایاز جو ہیں وہ مشہور محدث ہیں سیرت نگار ہیں امام نووی ان کے اور دوسرے بھی علماء ان کے قول نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں قاضی ایاز کے ان کا کہنا یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ ہونا چاہیے اذان میں اور بغیر عذر کے قیام کو چھوڑنا کھڑے ہونے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اذان میں کوئی شخص بیٹھ کر اذان دے اذان جائز نہیں ہوگی یہ قاضی ایاز نے کہا امام نو بھی کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے سنت ہے لہذا اگر کسی شخص نے کھڑے ہو نہیں بیٹھ کر اذان دے دی تو اذان تو ہو جائے گی درست لیکن یہ کہ اس نے فضیلت سنت کی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے قیام اذان میں مسنون ہوگا اسی طرح سے یہ بات بھی ہے کہ فقہ بھی اس کی تصریح کرتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے چونکہ نماز سے متعلق ہے اور عبادت ہے لہذا جس طرح نماز قبلہ کی طرف رخ کر کے ہوتی ہے اسی طرح سے اذان بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے ہوگی اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان دی جاتی تھی اس پر جو پابندی جس طرح ہوئی اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبلہ کی طرف رخو یہی جی حالت اقامت میں بھی ہوگی قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے بلکہ فکار تو یہاں تک تصریح کرتے ہیں کہ شوافے کا تو اس میں ایک ہے کہ بھئی اگر مینارے کے اندر کھڑے ہو کر کے کوئی شخص اذان دے رہا ہے تو حیال کہنے کے لیے دائیں طرف چلا جائے اور حیال فلاح کہنے کے لیے بائیں طرف کے جو دروازہ ہے اس کا کیا کہتے ہیں مینارے کا یا کھڑکیاں ان میں چلے جائے تاکہ آواز پہنچ جائے ہاں کہتے ہیں ایک ہی جگہ ٹھہرا رہے قبلے سے ہٹے نہیں اپنا سینہ بھی نہ پھیرے صرف منہ گھمائے لیکن اپنا پورا بدن قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے تو یہ صحابہ کا جو عمل تھا اس کو سامنے رکھ کر کے یہ مسئلہ آ ہے تو قیام القیام جو ہے وہ قوم کے لفظ سے یہ بحث کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے چونکہ فرمایا قوم فنا دی تو قیام ہونا چاہیے وحدسنا خلف ابن حشام قال حدثنا احمد ابن زید دوسری سند و حدسنا ابن یاحیاب قال ابلنا اسماعیل ابن علی جمیان خالد الحضاق ان ابی ان ابی قلبہ انس ان انس قال عمر بلال ویو تر القام زادیا فحادام حضرت ابو کلاب حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان میں تو دو دو مرتبہ لفظ کہیں یہ یشفال اذان ہر لفظ کو دو مرتبہ کہیں اور اقامہ جو ہے جو تکبیر کہی آتی ہے اس میں ہر لفظ کو ایک مرتبہ کہیں تو یہ حضرت انس کی روایت ہے اس میں راوی جو ہیں ابن بن اولیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایوب سختی نانی جو ان کے استاذ ہیں ان سے میں نے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا الاقامہ ال القامہ کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ قطقہ متصلاح جو ہے وہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ وہ دو مرتبہ ہوگا خو نے ابھی اور پڑھ لیں پھر میں اس پہ بتاتا ہوں واحد ثنا اساق ابن ابراهيم الحنزلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذا عن ابي قلاب عن نصير بن ان انس ابن مالك قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه فذكروا ان ينذروا نارا او يضربوا ناقه ناقوسا فامر بلال ان يصع الاذان ويؤتي الاقامه تو خالد حضر... حضرت نسیک روایت ہے کہ لوگوں نے اس بات کی اس بات کا ذکر کیا کہ نماز کے وقت کی اطلاع کس طرح سے دی جائے کسی چیز کے ذریعے سے اطلاع ہونی چاہیے جس کو لوگ سمجھ کر کے اور پہچان کر کے اور نماز کے لیے آ جایا کریں تو کسی نے کہا کہ بھائی آگ چلایا جائے کسی نے کہا گھنٹے پیٹے جائیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان یو تر القامہ کہ اذان جو ہے وہ دو ہر لفظ کو دو دو مرتبہ کہے جائے اور اقامہ ایک ایک مرتبہ اچھا سر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اذان کس طرح سے ہے اور اسی طرح سے آگے حدیث آ رہی ہے الفاظ جو ہیں اور اسی طرح سے اقام کا یہاں اتنی بات معلوم ہوئی کہ اذان میں دو دو مرتبہ لفظ کہا جائیں اور اقامت میں ایک ایک لفظ مرتبہ اور ایک لفظ اس میں آیا عل الاقام مگر اقامہ کے قطق مدرہ دو مرتبہ ہو اس میں جہاں تک امام احمد اور دوسرے علماء کا کہنا جو ہے وہ تو اس طرف کے ہیں اور یہی امام شافئی کا مسلک بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اذان جو ہے اس میں پندرہ ہر ہر ہم ہوں گے وہ یاد یوں سمجھیے کہ جس طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ ہو گئے ارشد اللہ الہ اللہ ارشد اللہ الہ اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ ارشد محمد, محمد رسول اللہ حیال صلاح الَََََََََََََََََََََََََلَََ حیال, حیال, حیال الفلاح, حیال الفلاح, حیال الفلاح اور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ ہو گیا پندرہ امام شافی کہتے ہیں کہ پندرہ ہیں اور اب رہ گئی اقامت اقامت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں گیارہ لفظ ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ارشد اللّہ الہ اللہ ارشد ان محمد رسول اللہ حیال صلاح قد قامت کت قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر الََ الََََََََََََََََََََ اللہ یہ گیارہ دفعہ یہ امام شافعی کا مسلک امام مالک کے نزدیک اذان تو ات... میں دو اذان میں ان کے نزدیک جو ہے پندرہ دفعہ نہیں اذان بھی دس دفعہ ہے اور اقامت جو ہے وہ بھی دس دفعہ ہے اقامت میں قدقامت اصطلاح و دو مرتبہ نہیں کہتے وہ ایک مرتبہ کہتے یہ ہے امام مالک کا مسلک اگرچہ ان کے ہاں بھی عمل ازان کے بارے میں یہ ہے مالکیا کیا کہ وہی پندرہ الفاظ ہیں جو امام شافی کے یہاں بھی ہیں جہاں تک حنفیہ کا مسئلہ ہے حنفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو اذان میں پندرہ ہیں اور اقامت میں سترہ ہیں وہ قد قامت اصطلاح کو دو مرتبہ مانتے ہیں اور دلیل ان کی جو ہے وہ ہے کہ جہاں تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے جس میں یہاں یہ کہا گیا کہ ان کو حکم دیا گیا یہ تو حدیث ہے صحیح ہے لیکن حضرت بلال اللہ عنہ کے بارے میں دوسری اور کتابوں میں جیسے ترمزی کے اندر اسی طرح سے مصنف ابن ابی صحبہ میں ابن جوزی میں اس میں یہ جو بات آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت بلال اللہ عنہ نے جو اقام ہمیشہ کہی ہے وہ اذان کی طرح ہر لفظ کو دو دو مرتبہ کہا ہے کبھی بھی انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کہا یہ ان کا عمل آ رہا ہے ان کتابوں کے اندر تو یہ جب اس پر نظر گئی انفیہ کہتے ہیں کہ تب تو اذان اور اقامہ دونوں ایک ہی طرح ہیں ایک اور بات یہ بھی ملتی ہے کہ ابراہیم نقی کا کہنا یہ ہے کہ دراصل اذان اقامہ دونوں ایک ہی طرح ہوا کرتی تھی یہ بنو امیہ کے سلاطین نے جو ہے وہ اقامہ میں تخفیف کر دی اور یہاں تک آتا ہے کہ سب سے پہلے جو تخفیف کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی ہے کہ اقامہ جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ ہو گئی ورنہ اس سے پہلے تو اذان اور اقامہ دونوں دو دو مرتبہ ہوتی تھی ابراہیم نکائی جو جریر قدر تابعی ہیں ان کا یہ فرمانہ ہے آگے ایک اور پھر آ رہے ہیں بتاؤں گا کہ اصل میں حضرت بلال کے علاوہ ایک دوسرے ہیں عبداللہ اپنے زید اتنے آپ جرب وہ ان کا بھی ذکر اذان میں آتا ہے ان کا عمل یا اور ان کی روایت یہ, یہ کہ ان کو جو تعلیم دی گئی ہے اذان اور اقامت کی اس میں یہ ہے کہ دو دو مرتبہ کا ہے کیونکہ عبداللہ بن زید بن عبد جن کا ذکر ہے میں نے کبھی کہا کہ اذان میں آتا ہے اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر چادریں اس پر ہیں بدن پہ کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے اس نے اذان اس طرح کہی اور اقامہ اس طرح کہی تو اذان اور اقامہ میں دونوں میں دو دو مرتبہ کے الفاظ نے انہوں نقل کیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا بلّہ یا رسول اللہ قسم وزاد کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں نے بھی یہی دیکھا تھا خواب میں اس پر آپ نے حضرت بلال کو مقرر فرمایا کہ تم اذان دیا کرو اس لیے کہ ان کی آواز بڑی اچھی اور خوبصورت تھی یہ حدیث آتی ان ساری باتوں کی وجہ سے حنفیہ کی ہاں اذان اور اقامت ایک ہی جیسی ہے شفاف کے ہاں فرق ہے کہ وہ ایک ایک مرتبہ اقامت میں سوائے قطقامت اصطلاح کے اور مالکیہ کہ ہاں جو ہے وہ قطب کاصطلاح بھی ایک ہی دفعہ یہ ہے فقہا کے اقوال اس سلسلے میں واحد اللہ ابن عمر القواریری حدثنا عبد الوارث ابن ال سعید و عبد الوہاب ابن عبد المجید کالا حدسنا ایوب کلابان ان ام اذان ویو اقامہ وہی مضمون حضرت انس کا کہ کی روایت کے حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان میں الفاظ دو مرتبہ کہیں اور اقامت میں ایک مرتبہ ابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد واسحق بن ابراهيم قال ابو غسان حدثنا معاذ وقال اسحق اخبرنا معاذ بن حسام صاحب الدستويه قال حدثني ابي عن عامر الاحول عن مكهول عن عبد الله بن محيريز ان ابي محذورا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اشد ون محمد رسول رسول فیقول اشد اللہ مرتین اشد محمد رسول مرتن حیا مرتن حیالامرت زیادہ اصح اللہ اکبر اللّہ اکبر الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ابو محدورہ جو ہیں معازن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ان کو مقرر فرمایا تھا کہاں ابو محضورہ جو ہیں ان کا تقرر ہوا تھا مکہ مکرمہ میں کہ مکہ کے یہ معذن تھے فتح مکہ کے بعد ان کو مقرر فرمایا تھا اس لیے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ابو محضورہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس اذان کی تعلیم دی تھی اور الفاظ یہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ارشد اللہ اللہ ارشد اللہ اشد اللہ محمد رسول شد ال محمد رسول اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر صرف دو مرتبہ چار مرتبہ نہیں اور پھر لوٹانے کو کہا اس کو کہتے ہیں ترجیح عربی میں ترجیح تو کہا نے لفظ لائن کہ یہ ترجیح ہے کہ پھر آپ نے لوٹانے کو فرمایا اور کہا کہ ارشد اللّہ الَََ اللہ ارشد اللہ اللہ دو مرتبہ ارد اللہ محمد رسول اللہ دو مرتبہ یعنی اللہ اکبر اللہ وقبر ارشد اللہ الََََََََََہ الَّہ اور ارشد محمد رسول اللہ یوں کہہ کر کے کہ پھر لوٹ کر کے دو مرتبہ پھر بلند آواز سے اشدُ اللہ الہ اللہ دو مرتبہ اور اشد اللہ محمد رسول اللہ پھر دو مرتبہ کہے جائیں یہ ہے ترجیح شفاف اس کے قائل ہیں حنفیہ اس کے قائل نہیں ہیں ترجیح کے وہی بات ہے کہ یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ ترجیح ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا اور اسی طرح سے جو آگے دوسرے تیسرے محسن کا نام آ رہا ہے عبد اللہ ابن ام مکتوم ان کا عمل کیا تھا جب عمل سے نہیں ثابت ہو رہا تو ہم ترجیح کے قائل نہیں ہیں یہ حنفیہ کا کہنا ہے حد ابن ابن قال حد ابی قال حدثنا عبید اللہ عن ابن عمر قال قان علی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ازدینانی بلال وابن ام مکتوم العامہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معزن تھے ایک تو بلال اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم العامہ یعنی نابینا جو تھے یہ دو معذن تھے تو یہ دو معزن کا ذکر جو ہے یہ ہے صرف مسجد نبوبی میں دو تھے اذان دینے والے اور ایک تھے وہ کیا کہتے ہیں مسجد و کے اندر عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی اور تیسرے تھے ابو مذورہ جن کا تقرر ہوا تھا مکہ مکرمہ کے لیے یہ اس طرح چار ہو گئے تو یہ دو جو ہیں عضرت بلال اور عبداللہ بن ام مکتوم یہ دونوں مسجد نبوبی میں مؤذن تھے تو اس سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک مسجد کے اندر اذان دینے کے لیے ایک سے زیادہ مؤذن مقرر ہو سکتے ہیں تو یا نہیں ہو سکتے حدیث سے معلوم ہوا کہ دو مؤذن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اور آپ نے مقرر فرمایا تھا اور اسی لیے جب آپ وہ حدیث آتی ہے کہ رمضان کے سہر کے سلسلے میں کہ آپ نے فرمایا کہ بلال ازان دے تو کھانا مت بند کیا کرو جب ابن ام مکتوم ازان دے اس پر روک دیا کرو کھانا یعنی شہر کا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت بلال لدی اللہ جو تھے وہ اپنا دیکھا کہ ہاں تھوڑا بہت وقت ہو گیا انہوں نے خرچ اذان دینی شروع کی عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ آما نابینا تھے اب ان کو تو پتا نہیں چلتا تو وہ تو لوگوں سے پوچھا کریں تھے صبح ہو گئی کیا صبح ہو گئی کیا جب لوگ بتائے تھے ہاں ہاں جی صبح ہو گئی تب وہ اذان دیں تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی اذان جو ہے ٹھیک صبح ہونے پر ہوتی ہے لہذا اس وقت سہر روکے جائے بلال تو پہلے ہی اذان دے لیتے ہیں تو دو مؤزن تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد میں اذان دینے کے لیے دو م... ہر نماز کے لیے ایک سے زیادہ معازن مقرر کیے جا سکتے ہیں اب فقائے کہتے ہیں کہ یہ صورت تو نہیں ہونی چاہیے کہ دو معزن جو ہیں وہ آواز سے آواز ملا کر کے کہ دو ہوں یا چار ہوں یا پانچ ہوں آواز سے آواز ملا کر اذان نہیں دیں بلکہ مختلف کونوں میں اگر مسجد بڑی ہے مختلف کونوں میں کھڑے ہو کر کے اور اپنی اپنی اذان دیں وہ بشرتے کہ اس سے آوازوں کے ٹکراؤ کے وجہ سے لوگ کسی وحشت میں مبتلا نہ ہوں یہ اجازت ملی اسی واسطے اب اب آ کر کے چند سالوں سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوبی میں ایک معذن کا تعین ہوا ہے ورنہ چند سال پہلے تک میرا خیال یہ کہ اسی تک یہ رہا کہ وہاں کئی معذن ہوتے تھے حالانکہ لاؤڈ سپیکر آ تھا تب بھی وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا دستور کہ وہ کئی کئی معذن اذان دے رہے ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دستور چلا آتا تھا کہ آپ کی مسجد میں ایک سے زیادہ معازن ہوئے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <حدثني> ابو قرع محمد بن العلاء قال حدثنا خالد یعنی ابن مخلد عن محمد جعفر قال حدثنا عن عائشة قالت كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول اللہ علیہ وسلم ابی عائشہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے یعنی آپ کے مقرر کرنے سے حالانکہ وہ نابینا تھے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مؤذن جو ہے وہ نابینا آدمی ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ اس سے مسئلہ نکلا کہ بشرتے کہ وہ ان کو پاکی اور ناپاکی اس کے احتیاط کے احتیاط کرتے ہوں اگر وہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں ایسے آدمی کو مؤذن نہیں مقرر کرنا چاہیے لیکن اگر پاکی اور ناپاکی کا خیال کر رہے ہیں عبداللہ اللہ ابن مختوم سے تو یہی توقع ہوگی تو محض نابینا ہونے کے وجہ سے ان کو محزن نہ بنایا جائے یہ کوئی وجہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محزن عبداللہ اللہ ابن المقوم تھے یہاں لفظ العامہ جس کے اردو میں ترجمہ ہوگا اندھے تو یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہوئی قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ولا تنا بزو پورے <بِرْعَلْقَاب> نام اسے لوگوں کو مت پکارا کرو تو یہاں تو کسی کو اندھا کہنا ظاہرے کی بری بات ہوئی اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ محض کسی کے کسی کو کہ تعین کرنے کے لیے یا کسی کی خاص حالت کو بتلانے کے واسطے اگر اس کا کوئی وصف ایسا بتلایا جائے جیسے کہا جائے بھائی لنگڑا ہے الرج کسی کو کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ مسئلہ یہ نابینا ہے اگر کسی مسلحت کی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ صاحب کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے کسی کو بے حیثیت بنانے کے لیے اس کی اس کی کوئی ایسی صفت بتلا جائے جیسے کسی کو اندھا کہہ کہ دینا کسی کو لنگڑا لولا کہہ دینا جس سے بے حیثیت کرنا ہو اس کی اجازت نہیں ہے قرآن شریف میں اسی سے روکا گیا ہے حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلم قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسكوا الا اغارا فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا نصب نے مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے کہیں جب جنگ میں جاتے تو آپ حملہ کرتے تھے صبح فجر ہونے پر رات میں نہیں کرتے تھے اور جب اگر اذان سن لیتے وہاں کہیں بستی میں آواز آتی تو پھر آپ رک جاتے پھر نہیں اس بستی پہ حملہ کیا کرتے تھے کیوں کہ اور اگر آزان کی آواز صبح میں نہیں آ رہی تو سمجھتے تھے کہ یہاں مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس پر ہاں اس بستی پر حملہ کر دیا کرتے تھے ایسے ہی ہوا کہ ایک سفر میں آپ نے ایک آواز سنی ایک شخص کی کہ وہ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات جو ہے فطرت پر کہی گئی ہے فطرت یہی ہے کہ اللہ اکبر ہیں اور اللہ اکبر ہے پھر اس نے کہا شدو اللہ علیہ اللہ شدول اللہ, اللہ تو رسول اللہ سلسل نے فرمایا جاننم سے نکل گیا تو تو لوگوں نے دیکھا وہ میرا میزا ایک آدمی ہے اس کا چرواہا تھا یہ اذان ہی دے رہا تھا وہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آئے تو اس بستی پر حملہ نہیں کیا جائے کیونکہ وہاں مسلمان رہتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے اسی واسطے اذان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اذان میں چار حکمتیں ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ شعار ہے مسلمانوں کا اس شعار کا اظہار ہوتا ہے یعنی ایک ٹریڈیشن ہے اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہاں مسلمان موجود ہیں دوسرے کلمہ توحید ہے اور تیسرا جو ہے وہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور نماز کہاں ہونی ہے اس بات کا اعلان ہے اور چوتھی چیز نماز کے لیے بلانا ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے یہ چار چیزیں ہیں تو شعار ہے اذان جب کسی جگہ اذان ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ مسلمانوں کی بستی ہے وہاں حملہ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس سے ایک بات یہ نکلی تیسری بات یہ نکلی کہ وہ چروا اکیلا آدمی تھا جنگل میں اور وہ ازان دے رہا ہے اسی سے یہ بات نکلی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تب تو ہے ہی اذان اور اقامہ کیونکہ اصل تو یہ مشروع ہوئی ہے جماعتی کے واسطے لیکن اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اگر وہ اذان دے بہت اچھا ہے اقامہ کہ تب بھی بہت اچھا ہے اگر نہیں دے کوئی حرج نہیں ہے تب بھی نماز اس کے درست ہو جائے گی اور اگر گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو انا فی کا کہنا یہ ہے کہ اذان تو کافی ہو جائے گی جو محلے کی مسجد میں ہو رہی لیکن اقامہ اس کو اس کے لیے کہنا پھر بھی سنت ہوگا اگر نہ کہے نماز پھر بھی درست ہو جائے گی تو یہ اکیلے نماز پڑھنے میں بھی اذان اور اقامہ کو رکھا گیا ہے اور وہ چاہے ادا نماز ہو چاہے قضا نماز ہو حکم ایک ہی رہے گا بس بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ابن ابن بن أن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليث عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان کو سنو تو جو کچھ کہتا ہے تم بھی وہی کہو یعنی اذان کے الفاظ آگے اور تفصیل آ رہی ہے حدثنا محمد بن سلم المرادی قال حدنا عبداللہ ابن و سعید بن ابی ایوب وغيرهما كعب ابن القمان عبد الرحمن ابن جبير بن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليا فانه من صلى علي صلاه صلاه الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله تن فل عبد اللہ بن عامر بن اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم جو وہ کہتا ہے وہی وہ تم بھی کہو اذان کے الفاظ پھر مجھ پر تم درود پڑھو اس لیے کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا ایک دفعہ جس نے میرے اوپر رحمت بھیجی اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا صلی اللہ علیہ بہا اشرن کیونکہ سلاد کے معنی ہی رحمت کے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ محمد علی محمد یا عالن نبی اور علی رسولی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرما تو سلاد کے معنی رحمت کے ہیں تو جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ رحمت بھیجی اللہ اس سے دس مرتبہ رحمت بھیجے اس لیے کہ ایک نیکی ہے اور نیکی کا بدلہ اللہ کی طرف سے دس گناہ منجا بلحسن عطف عشر و کہ جس نے کوئی نیکی کی تو اللہ اس کو دس نیک برابر اس کو عجر دیں گے تو یہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ رحمت بھیجی اللہ اس پر دس رحمت گا پھر میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا مانگے اب وسیلہ جو ہے وہ کیا چیز ہے باقی کتنے احسانات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا مسئلے کو صاف صاف کر کے ہم جیسے وہ ہم جیسے کیا ہم تو پھر بھی نہیں سمجھتے ہر چیز کو کھول کے بیان کیا فرمایا فرنحا منزل تن فل جن الوسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک مقام ہے لاتمبگی اللہ دم عباد اللہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہی وہ ہو وہ مناسب ہے کہ وہ مقام اس کو دیا جائے وہ ارجو انکونا ہوا میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں یعنی وہ مقام مجھے دیا جائے تو اس لیے اللہ سے اسی کی دعا مانگنی چاہیے فمن اور سو جس نے میرے لیے اس وسیلت کی دعا کی وسیلہ کی دعا کی حلت علیہ شفا اس کے لیے شفات حلال ہو جائے گی وہ شفاعت قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہی دعا جو ہے اللہ مربح دعوت وصلاۃ القیم آتی محمدیلا الفطیلہ وباس اللہ مقام محمود اللذی تو یہ دعا جو ہے اذان کے بعد کی یہ اور حدیثوں میں بھی آتی ہے تو اس میں الوسیلہ جو ہے کہ اس سے مراد آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ جنت کا ایک مقام ہے جنت میں جو ہے کسی ایک کو دیا جائے گا اور امید یہ کہ میں ہوں گا وہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے اوپر دروش شریف آپ کے لیے پڑھتے رہنا اور آپ کے لیے دعا رحمت کرتے رہنا اور مقام محمود اور یہ ساری چیزوں کی دعا کرنا یہ اس کا فائدہ خود دعا کرنے والے کو بھی اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قبول فرمائیں تو ظاہر ہے کہ محبوب اس کو یوں سمجھیے کہ کسی محبوب کے واسطے کوئی اچھی اچھی باتیں کریں تو وہ جس, جس کا وہ محبوب ہے وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم, ہمیں اپنی اولاد بڑی پیاری ہے کوئی آ کر ہمارے سامنے ہماری اولاد کی تعریف کرے پھول جائیں گے بالکل خوش ہو جائیں گے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کے لیے جتنی اچھی دعائیں کی جائیں گی اور آپ کی جتنی تعریف ہوگی اللہ کو پسند تو آئے گی وہ اللہ خوش ہوں گے تو اس لیے جب اللہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو بھی اپنی مہربانیوں سے نوازیں گے اسی لیے تمام بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام اذکار میں اہم ترین اور فضیلت والا ذکر درور شریف کا پڑھنا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ بہت سے خود ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی کو کسی پریشانی سے بچنے میں آپ نے یہ فرمایا کہ تو یہ پڑھنا اللہ مسلم عالبی و علی تو اس نے رسولی کر دیا آپ نے فرمائن محنت النبی کہا تھا تو معلوم ہوا کہ الفاظ جو ہیں تو جو بہت ہی درور شریف آپ کسی بھی لفظوں سے پڑھیں بہت مختلف ناموں سے درور شریف آتے ہیں کوئی عرض نہیں بس جب تک کہ اس میں الفاظ صحیح ہیں تو کوئی بھی درور شریف پڑھا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں تو بہت ہی فضیلت ہو گئی کہ ایک تو درود کی فضیلت پھر وہ الفاظ بھی آپ سے ثابت تو درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ سے ثابت ہے لہذا وہ افضل ترین ہوا اسی طرح سے وہ جو میں نے ابھی کہا کہ اللہ مسلم علیہ نبی امی وہ مختصر بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے تو جو درود حدیث سے ثابت ہیں وہ سارے درودوں میں سب سے افضل ہوں گے چاہے اپنے الفاظ کے لحاظ سے اپنے معنی کے لحاظ سے کوئی دوسرے درود چاہے کیوں نہ زیادہ اچھے معلوم ہوتے ہوں تو میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, وہ سب صحیح ہیں لیکن فضیلت جو ہوگی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک سے جو درود کے الفاظ نکلے اس ان میں تو عجیبی خیر برکت ہے حدثني إسحاق بن منصور قال أكبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم السقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمار بن غزيه عن خبيب بن عبد الرحمن بن أساف عن حفظ بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نبي عن جد عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد واللا إله إن الله قال أشهد واللا إله إن الله سم کال اشد محمد رسول اللہ کال اشد محمد رسول اللہ اللہ اکر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جب کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والے نے کہا تم میں سے جو کسی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس نے کہا شدو اللہ الہ اللہ تو سننے والے نے پھر تم میں سے جو ہے کہ اس, نے اس کو ادا کیا شدو اللہ اللہ پھر محدود نے کہا شدود اللہ محمد رسول اللہ اس نے بھی کہا شدوء اللہ محمد رسول اللہ پھر وہ نے کہا حیالت فلاح تو اس کے جواب میں اس نے کالا حول ولاقوۃ اللہ پھر محدود نے کہا حیالت فلاح تو اس نے بھی جواب میں کالا ہوا ولاقوۃ اللہ پھر محدید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر محدین نے کہا لا الہ الا اللہ اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ اور یہ اس کا جواب اپنے دل سے ہے تو جنت میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ ان الفاظ کے ساتھ جواب ہونا چاہیے تو جو کہا تھا کہ جیسا وہ کہے ویسا تم کو سوائے اس حدیث سے معلوم ہوا سوائے حیال سرحیال فلاح کے حیال صلاح کا جواب حیال سرح سے نہیں ہے بلکہ حیال صلاح کا جواب جو ہے وہ ولا ولا لاہور سے ہے حیال صلاح کا بھی یہ جواب ہے کیونکہ حیال صلاح کے مانا یہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ تم کامیابی کی طرف تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معذین کہہ رہا آؤ وہ کہ وہ, وہ بھی گئی ہوئی کیا آؤ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس واسطے اس کے جواب میں لا ولا قوت لاب اللہ باللہ رکھا ہے تاکہ اس وقت شیطان کے اوپر بھی جس چیز, جس چیز سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بات بھی کہی جائے اچھا جن فجر کی اذان میں چونکہ معزن کو السلاط خیر من النوم کہنا ہے تو اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اور میں معلوم ہوتا ہے تو جب کہ محسن اسلاۃ و خیر من النوم تو سننے والے کو کہنا چاہیے صدقہ برتا بعد لوگوں کا پتہ نہیں کہاں سے نکالے سب روایتیں نہیں ہوتی ہیں سامنے یہ کیا وجہ ہوتی ہے وہ روایت نہیں پہنچ پاتی بعد نے کہا کہ یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھوا دیے تھے الفاظ اب فلاط حالانکہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبح کی اذان میں جب یہ لفظ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو بہت اچھی بات کہی ہے اس کو تم اذان میں شامل کر لو تو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی کی طرف سے ہے تمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اضافہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے فجر کی اذان میں اسلاط خیر ومن کا کہا جانا تو جب اس وقت و خیر و من النوم تو سننے والے کو کہنا چاہیے صدقتا و بررتا صدقتا کے معنی ہے تم نے سچی بات کہی و بررتا کا مطلب ہے تم نے بہت بھلا کام کیا کیونکہ و خیر و من النوم کے معنی یہ ہو گئے کہ نماز پڑھنا سونے سے زیادہ بہتر بات ہے تمہیں اس وقت تو اگرچہ سونے میں مزہ آ رہا ہوگا لیکن زیادہ بھلی اور اچھی بات جو ہے وہ اس وقت نماز کے لیے اٹھ جانا ہے تو اس کا جواب میں یہ بات کہی جائے کہ تم نے سچی بات ہے اور بھلا کام کیا اچھا کام کیا ہے تو یہ جواب ہو اب یہاں اذان کا ذکر ہے لیکن اقامت کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ جب معذن اقامہ کہے تو جو الفاظ اقامہ میں وہ کہہ رہا ہے سننے والے بھی وہی الفاظ دوہرائیں زور زور سے دوہرانے کی ضرورت نہیں اذان میں بھی جواب زور سے دینے کی ضرورت نہیں تو اسی طرح اقامہ میں تو اور بھی ورنہ تو ساری مسجد ہی گونجائے سبھی زور زور سے اگر اقامہ کہنا شروع کریں گے تو معذین جب اقامہ کہے تو وہی الفاظ سننے والے بھی ادا کریں سوائے قدقامت کا مت کے جب وہ کہے قط کا تو سننے والے کو کہنا چاہیے اقامہ اللہ و ادام ہا اللہ و یعنی اللہ اس نماز کو قائم رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے اس نماز کا سلسلہ جاری رہے یہ مطلب ہے اقامہ اللہ وزام تو اچھا صاحب جیسے اذان کے بارے میں تو یہ ہے مکرو ہے بغیر وضو کے اذان دینا مستحب یہی ہے کہ وضو کے ساتھ اذان دی جائے اگر بغیر وضو کے اذان دے دی گئی تو اذان تو ہو جائے گی دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ کہ یہ مکرو ہوگی یہ بات ہاں جنابت کی حالت میں اذان بالکل نہ دی جائے اور یہ تو یہ مسئلہ ہوا جہاں تک سننے والے کا تعلق ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو سے ہو یہاں تک کہ اگر وہ اس کو وضو کرنا ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنوب جنابت میں بھی ہے یہ عورت جو ہے اس کو پیریڈ ہے تب بھی وہ جواب ان کو دینا ہے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو اس کو ثواب ملے گا لا یہ کہ کوئی شخص اپنی ضرورت پوری کرنے کے واسطے واش روم میں ہے اس استنجا کے لیے اس حالت میں نہیں جواب دے گا یا ہم بستری ہے اس حالت میں نہیں جواب دے گا یا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے ادھر محسن نظان بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے فرض نماز کے بارے میں تو یہ ہے کہ نہیں اس میں بھی اس میں کسی حالت میں بھی اس کو جواب نہیں دینا جہاں تک نفل نماز کا تعلق ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں چاہیے کہ نفل نماز پڑھتے وقت میں معذن کے الفاظ کا وہ جواب دے لیکن یہ کہ کیونکہ وہ نماز سے ہٹ جانا ہے لیکن یہ کہ اگر جے دے الفاظ معزن کے الفاظ کو وہ بھی دورا دے نفل نماز پڑھتے وقت امام شافعی سے دو قول ملتے ہیں ایک سے تو یہ کہ نماز باطل نہیں ہوگی اور ایک سے یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی لیکن ان کا بھی قول وہ اسی وقت تک ہے کہ جب تک کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ارشد اللہ علیہ اللہ ارشد محمد رسول اللہ کہ جا ہے لیکن اگر کسی شخص نے فجر کی اذان کے وقت اسلاد الخیر من النوم کے جواب میں صدق تا و بررتا کہہ دیا اور اسی طرح سے کوئی اقامہ کہہ رہا تھا تو اور یہ نماز پڑھ رہا ہے نفل سنت اور اس نے کہہ دیا کہ وہ اقامہ اقامہ اللہ ودام تو امام شافی بھی کہتے نماز ٹوٹ گئی کیونکہ یہ اب ذکر نہ وہ تو ذکر تھا تو نماز تو ہے ہی ذکر کے واسطے اس لیے اگر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا شدو اللہ علیہ علیہ اللہ کہہ رہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی وہ ان کا کہنا ہے حنفیہ کا یہ ہے کہ ہر صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اس لیے کہ نماز کا جو طریقہ مقرر ہے اس, اس کے خلاف ہے جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا نماز ٹوٹ جائے گی یہ حنفیہ کا کہنا ہے اچھا اب رہ گیا یہ کہ جو جب اس کا جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان کو اس وقت جس وقت معذن اذان دے رہا ہو اس وقت جب جواب دینا ہے تو اور کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اذان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے فقہات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تصویر بھی پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اس کو روک دینا چاہیے اس لیے کہ یہ عبادت موقع ہے وہ عبادت غیرموقت ہے یعنی یہ اس عبادت یہ عبادت جو ہے جو اپنے وقت پر ہو رہی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ ہے اس کا وقت یہی ہے اور دوسرے جو ہے خلاوت قرآن یا ذکر اور تصویر وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اس کا کوئی وقت ہو ہے تو عبادت موقع جو ہے وقت پر کے ساتھ جو عبادت ہوتی کسی وقت مقرر کے ساتھ جب وہ وقت آ جائے وہ عبادت شروع ہو جائے تو پھر اسی کو ترجیح ہوگی مثال کے طور پر اب اگر زہر کا وقت آ گیا زہر کی نماز شروع ہو گئی تو شخص کہنے لگے بھائی میں تو پہلے قرآن شریف پڑھ رہا پورا سپاہ پڑھ کے جب نماز میں شریک ہوں گا غلط ہے اس لیے کہ وہ عبادت غیر مؤقت ہے یہ مؤکت ہے تو اس لیے تلاوت قرآن کو بھی روک دینا چاہیے اس وقت یہ فکا اسی لیے یہ بات کہتے ہیں حدثنا محمد اچھا اس میں جو فرمایا تھا کہ من قلبی اپنے دل سے کہے کہ تبھی وہ جنت میں داخل ہو اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ الفاظ جو ہیں اذان کے چونکہ بڑے جامع الفاظ ہیں اس اس میں ذکر بھی ہے اس میں اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور ان کی بندگی کی شہادت بھی ہے اور حول ولا قوت اللہ باللہ جب کہتا ہے تو اس میں چونکہ ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی جو صفات ہیں کہ قوت والا ہونا اور سارے اقتدار اور کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہونا چونکہ یہ باتیں کہی کہ جا رہی ہیں اس واسطے یہ بڑی جامع ہے یہ اذان جب ان الفاظ کو آدمی دل سے کہے گا اور دل متوجہ ہو تبھی اس کا اظہر و ثواب ملے گا دل کی غفلت کے ساتھ تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا حدثنا محمد الم الرف قال اقبر ان اللّیس عن الحکیم ابن عبد اللہ ابن قیص القرشید دوسری سند و حدسناٰ بن سعید قال حدثنا لیس عن الحكيم بن عبد الله عامر بن سعد بن نبي وقاسا سعد بن نبي وقاسا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له زنبه قال ابن الروم في روايتي من قال حين يسمع المؤذن وأن أشهد ولم يذكر قطيبة قوله, قوله وأنا صاطب نبی وقاص رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کو سنا ارشد اللہ الہ اللہ واہدہ لا شریق اور اس نے یوں کہا مؤذن کے اذان سن لینے کے بعد وہ کہے ارشد اللہ الہ اللہ واہدہ لا شریق الحمدن ابدو رسول ردیت بلّہ ربن و بھی محمد رسول اسلام دینن اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے معلوما اذان کے بعد یہ بھی کہا جائے اور ایک دوسرے جو راوی ہیں وہ اس میں لفظ لا رہے ہیں وہ انا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو چاہے وہ انا شدو کہے یا اشدو کہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اور محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں یہ بات جب کہ غفر اللہ ضمبو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ دعا اللہ رب ابہاد دعوت ام اور ذروت صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک یہ کہ ارشد محمدن محمد حد محمد بن ابنیہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس تھا تو مؤذن ان کو نماز کے لیے بلانے کے واسطے آئے تو معاویہ نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مؤذن جو ہوں گے قیامت کے دن اونچی گردن والوں ہوں گے اونچی گردن ہونے کے معنی کیا ہیں مطلب یہ ہوا کہ دو, دو معنی ہیں ایک تو یہ دور سے پہچانے جانے والے ہوں گے تو آدمی جو ہے اپنے سینا تانے اور گردن سیدھے رکھے کون رکھے گا جس کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور جو بےچارا فکر میں مبتلا ہوگا وہ تو اپنا جھکے ہوئے ہوگا معذن اس وقت جو ہیں وہ ایسے پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کو خوشی ہوگی ان کو کسی طرح کا فکر اور غم نہ ہوگا یہ, مد... یہ ہے اس لیے کہ اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بندہ ہوگا اس کو شروع سے پتہ چل جائے گا میں کیسا ہوں قیامت میں برا ہے تو اس کو قبر سے معلوم ہو جائے گا کہ میں میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے اس لیے میں اس کو اپنے اعمال معلوم ہو جائیں گے اس اسی طرح نیک ہے تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ تو بڑا اچھا معاملہ ہونے والا ہے تو معذین جو ہیں ان کو چونکہ خوشخبری مل جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں جو کام کیا ہے وہ اللہ کے یہاں وہ بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اس واسطے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی ایک مانا دوسرے معنی یہ اطور الناس سے جو ہے یہ عرب ایک محاورہ بھی ہے عرب میں بھی محاورہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو امام نوی نے لکھا ہے کہ عربوں کا محاورہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اردو کا بھی محاورہ ہے ہم کہتے ہیں کسی کو بھائی ان کی تو بڑی گردن اونچی ہے کیا مطلب گردن اونچی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ عزت والے لوگ ہیں تو عزت کے واسطے ایک محاورہ ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کیا سی یا آنا یوم القیامہ کا مطلب یہ, یہ ہوگا کہ قیامت میں مؤذنین جو ہیں وہ بڑی عزت کے مقام پر ہوں گے معزز قرار دیے جائیں گے مؤذنین یہ تو علامیہ کی طرف سے ہوگا اور ہماری طرف سے کیا ہے دنیا میں سب زیادہ ردی وہی ہیں تو اور کسی کی عزت ہوگی نہ ہو لیکن مؤذن صاحب کی کوئی عزت نہیں وحدث نيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا صفيان عن طلحة بن يحيا عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعيته وفي رواية آخره سنة كفرقه حدثنا قطيب بن سعيد وعثمان بن عبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن ني العامش عن نبي صفيان قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول ان شیفان ادا سمیان ضہط حتون مکان روحا قال سلیمان فصال تو فقال ہی من المدین و سلاثون امیر جاب رضی اللہ نصر بات ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صرماتے اللہ سنا کہ جب شیطان جو ہے وہ اذان کے لیے نماز کو نماز کے لیے اذان کو سنتا ہے تو وہاں وہ سے بھاگ لیتا ہے یہاں تک کہ وہ روہا تک بھاگا چلا جاتا ہے اب روہا کیا ہے سلیمان کہتے ہیں جو راوی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ روہا کس کیا ہے کوئی جگہ ہے تو کہا کہ مدینے سے چھتیس میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی روہا تو معلوم اتنی دور تک بھاگا چلا جاتا ہے شیطان ازان کی آواز جب وہ سنتا ہے تو آگے اور ایک اور حدیث ہے اس وقت بات صاف ہوگی وہ حد دسنا ابو بکر وابو واب قریب کالا حد دسنا ابو معاویہ پیاز السنط حد دسنا قطع تبن الشعد و ضوی ربن حل وصاخ اب البراہیم ولطول قال قالق اخبرنا وقال الآخران حد دسنا جریر انیل عام نبی صلاح نبی حریر اصلاح ابو حیر اللہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان نماز کے لیے اذان کو سنتا ہے تو وہ اس کا جو ہے پیچھے سے ہوا نکلنے لگتی ہے یہ دھو رات مطلب یہ کہ گوز مارتا ہوا وہ وہاں سے بھاگتا ہے یہاں تک کہ وہ مؤزین کی آواز نہ سنیں ایسی آوازیں نکالتا ہے جب مؤزن کے آزان ختم ہو جاتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آ کر پھر وسوسے بس ڈالنا شروع کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں پھر جب اقامت سنتا ہے تو پھر بھاگ لیتا ہے وہ یہاں تک کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اقامت کی آذان... آواز کو سنیں پھر جب اقامت ختم ہو لیتی پھر وہ واپس آلیتا ہے وصوصے وس ڈالتا ہے یہ آپ نے فرمایا ابھی اور سن لیں ربایت پھر میں ارز کرتا ہوں حدثنی عبدالحمید ابن بیان الواسطی قال حدثنی خالد یعنی ابن عبداللہ ان سحیل نبی ان ابی حریرہ قال, قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ازن المؤزن ادبر الشیطان ولہ حصاص یہ <سلام> <سلام> بھی ابورہ کی روایت ہے وہ کہتے رضی اللہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معذن اذان دیتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ لیتا ہے اور اس کے لیے وہی وہ آواز ہوتی ہے وہ گوز مارتا جاتا ہے اصل میں یہ اس لیے ہے کہ اذان میں چونکہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ الفاظ اپنے معنی کے لحاظ سے جتنے اہم ہیں اسی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ لاسماؤ لا صوت المؤذن جنن ولا انس ولا شعی الا اللہ شہید یوم القیامہ شہید الہ یوم القیامہ کہ معزن کی اذان کی آواز کو جنات اور انسان اور کوئی بھی چیز جو بھی سنے گی کوئی بھی چیز کا مطلب یہ ہوا جس کو ہم جاندار کہتے ہیں وہ بھی اور جس کو بے جان کہتے ہیں وہ بھی جو بھی سنیں اس آواز کو جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن اس معذم کے لیے یہ ساری چیزیں شہادت دیں گے یہ ہے اب شیطان جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں کہ شہادت دینے کے واسطے وہ حق بات کی شہادت دے یا تو وہ تیار نہیں یا پھر یوں بھی ہے کہ وہ خود اس کا حق اہل نہیں ہے کہ شہادت دے ایک تو یہ وجہ لکھی ہے کہ اس بات سے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے چونکہ محدثین کی اور علماء کی اخرا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک اور بھی وجہ سمجھ میں آتی ہے اور وجہ یہ کہ یہ دیکھیے جو کہا گیا کہ وات دورات دورات گوز مارنا جب کسی پر بوجھ بہت پڑتا ہے تو اس میں یہی یہ ہوتا ہے کہ بدن سے جو ہے اسے, اسے اس کی ہوا نکلنے کہتے ہیں کہ صاحب وہ گوز نکل گیا کیونکہ اس کا ایک پلان ہے ایک پروجیکٹ ہے ذہن اس کا شیطان کا لوگوں کو حق کے راستے سے ہٹانا یہ اس کا کام ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو محنت کرنی پڑے آسانی سے تو کوئی بھی نہیں آتا لیکن یہ کہ اب تو ساری محنت کرے اور اس کے بعد ایک محسن صاحب نے اذان دے دی اور جنات اور انسان اور ساری مخلوقات تک وہ اذان پہنچ رہی ہے اور یہ کہا وہ سب کے سب اللہ کی اسی کلمہ توحید کی جو ہے وہ سب شہادت کا نظام قائم ہو رہا ہے تو شیطان کا پلان جو ہے وہ اس سے, اس, سے اس کو طاقت پہنچے گی وہ تباہ برباد ہوگا ظاہر ہے کہ اس کی جب محنت بیکار جاتی ہے اس پر دباؤ پڑتا ہے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے یہ بھی ایک معنیٰ ہو سکتے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں بہرحال یہ ضرور ہوا کہ مؤزین کی اذان کے وقت میں اور اقامہ کے وقت میں شیطان بھاگتا ہے اور جیسے یزان لیے اقامت ختم ہوتی وہ ہو شیطان آگے پھر بس فس ادران شروع کرتا اپنا کاروبار شروع کرتے حدثنی امیہ ابن بستام قال حدثنا یزید یعنی ابن زرعی قال حدثنا رو عن سحیل قال ارسلنی ابی الابنی حالسا قال وما ای غلام لنا او صاحب لنا فنا داہو منادن من حائط بیس میں قال فعشرف الذي مائی علی الحائط فلم یرا شیعن فذکرت ذالک لی ابی وقال الشید و نغصلق اسناد فعنی سمیت, فإنی سمیت, فإنی سمیت اللہ اللہ ایک مسئلہ یہ ہے اور یہ حدیث اس کے لیے دلیل بنتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اذان نماز کے لیے تو ہے اور میں اس کا مسئلہ بتلا چکا ہوں کہ بھائی چاہے تو اکیلے پڑھ رہا ہو تو مستحب ہے کہ اذان دی جائے لیکن جماعت کے ساتھ جب ہو تب تو اذان ہونی ہے اس کے واسطے تو اب یہ کہ کیا نماز کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے کسی اور موقع پر یہ ایک مسئلہ ہے تو اس, اس یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ آفتیں اور اسی طرح کے خطرات جو ہوں اس موقعوں پر بھی اذان دی جا سکتی ہے اس حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ روح سہیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنو حالثہ قبیلہ جو ہے وہاں اس ان کا محلہ اس محلے کے میں بھیجا اور میرے ساتھ ہمارا غلام یا کوئی میرا کوئی ساتھیوں میں سے ایک لڑکا وہ بھی ساتھ تھا تو اس کو ایک آواز دینے والے نے ایک باغ کے اندر سے اس کا نام لے کر پکارا کس کا نام جو اس کے ساتھ تھا اس کا نام لے کے پکارا کہتے ہیں کہ وہ جو میرے ساتھ تھا وہ اس باغ میں گھسا اور جا کے دے وہاں کوئی بھی نہیں بھائی کس نے آواز دے کے پکارا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آواز دینے والا جب نہیں ہے تو کوئی انسانوں میں سے کوئی نہیں تھا جس نے آزان دی وہ ہوتا تو یہاں نظر تو آتا وہ جس نے آواز دی جب وہ نہیں ہے تو یہ پریشان ہوئے کہ بھائی نام لے کر پکارا اور یہاں کوئی بھی نہیں پکا جس نے پکارا نظر ہی نہیں آ رہا یہ کیا تماشا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اپنے والد کو یہ قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ تم ایسی بات تمہارے سامنے آ جائے گی تو میں تمہیں نہ بھیجتا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تم کوئی ایسی آواز سنا کرو تو پھر اس صورت میں تم ازان والی وہ نماز والی اذان دے دیا کرو تو معلوم ہوا کہ وہ شیطان نے جو ہے وہ پکارا تھا پریشان کرنے کو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آئی صورت ہو تم اذان دے دو کیوں اس لیے کہ میں نے ابو ریہ رضی اللہ عنہ کو سنا وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ, کہ جب شیطان نماز کی اذان جو سنتا ہے تو پھر وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے گوز مارتا ہوا اس لیے چونکہ شیطان بھاگتا ہے اور یہاں شیطان تھا جس نے آواز دے کر پکارا تھی اس لیے تم اذان دے دو تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا تو معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتیں اور بعض فقاہ جو اس حدیث کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وبائی بیماریاں کہیں پھیل رہی ہوں تو ان سے نجات کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے یہ بعض فقوا کہیے اسی لیے یہ بات کہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت وہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے تو نماز سے ہٹ کر اور موقعوں پر جو اذان دینا ثابت ہوگا تو اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ مصاحب کے وقت میں اور آفتوں کے وقت میں اور وہ جو حدیث جس کا آپ نے سوال کیا اس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس وقت بھی اس کے دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامہ کہی جائے اسے ڈالتا ہے اور اس سے کہتا ہے ذرا کر بادہ باد کو یاد کر جو پہلے سے اس کو یاد نہیں تھی وہ ساری باتیں اس کو اس وقت آ کے یاد دلاتا ہے نماز کے دوران یہاں تک کہ آدمی جو ہے اب اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا میں نے نماز پڑھی کتنی ہے تو نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے سمجھتا ہے فلانے میں نے سورت پڑھ دی کہ نہیں پڑھ دی میری رکتیں دو ہوئیں کہ تین ہوئیں کہ چار غرض ہے کہ وہ نماز میں اس گڑبڑ میں آ جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر جو باتیں یاد بھی نہیں آ رہی تھیں وہ ساری باتیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اذان اور اقامہ تو جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک طرح کی اس کے لیے شہادت کے مقام پر وہ آنا نہیں چاہتا کہ اس کو شہادت دینی پڑے اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت میں اور بھی وجہ ہو سکتی برحال یہ بھی ایک وجہ ہے جو علماء نے لکھی حد دسنا ابن تمیمی و سعید ابن منصور و ابوبک ربن ابھی شیبہ و امر ناقد و ظہیر ابن حلف امر کل سفیان ابن لفظ لیا قال حدنا صفیان بن عیین عن زوری عن سالم نبی قال رأیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يدي حتى يحازی من قبی وقبل ان يرکع واذا رفع من الروکو ولا يرفعهما بين السجدتین تعلیم اپنے والد عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ان کے والد کا نام عبید اللہ ابن عمر ہے عمر ابن خطاب تو یہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو اب نماز کا مسئلہ آیا کیونکہ اذان اقامت تک گزر گئی اس کے بعد نماز تب آپ نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا یہاں تک کہ آپ نے دونوں مونڈوں کے مقابل ہاتھوں کو لے گئے اور اسی طرح سے رکو سے پہلے اور جب آپ رکو سے اٹھے تب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو یہ ہوا کہ یہ ہاتھ اٹھانا چاہیے آگے جو ہے روایتیں آ رہی ہیں اور اس میں یہ کہ ہر اٹھنے اور بیٹھ او او او او کیا نام ہے ہر جھکنے اور اٹھنے میں اللہ اکبر کہی جائے وہ تو روایت جب آئے گی جب بتاؤں گا لیکن بہرحال یہاں ہے ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے تو اسی واسطے شوافے جو ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ جب ان مقامات میں کہ رقو شروع میں بھی جب نماز شروع کرے تب بھی اور رقو کو جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت وہ ہاتھ اٹھائے یہ شوافے کا مسلک ہے جہاں تک یہ ہے کہ آپ دو سجدوں کے بیچ میں اس سلسلے میں ابو بکر ابن منظر اور ابو تبری جو ہیں یہ شوافے میں اور بعض اہل حدیث جو ہیں ان کے نزدیک دو سجدوں سجدے کے بیچ میں بھی سجدے سے اٹھتے وقت اس وقت بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا ہے شفافے کے یہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب دوسری رکت میں کادیرہ سے قاد اولا سے اٹھے گا مثلا تین رقت کی نماز چار رکعت کی تو قعدہ اولہ سے جب اٹھے گا جب بھی ہاتھ اٹھائے یہ شفافے کا ایک قول ہے جہاں تک مالکیہ کا مسئلہ ہے وہ ان ہاتھوں کے اٹھانے کے قائل نہیں ہے وہ تو کسی میں بھی قائل نہیں یہاں تک کہ جو شروع میں تکبیر تحریمہ جو ہے شروع میں نماز شروع کرتے وقت اس وقت کے اٹھانے کے سلسلے میں امام احمد کے یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کہ ایک نیت کر لینا کافی ہے یہ ہم عابلہ کا کہنا ہے حنفیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف جس وقت نماز شروع کریں گے اس وقت ہاتھ اٹھائیں گے باقی کسی اور وقت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ان کے پاس جو دلیل ہے وہ نسائی کی روایت ہے جو مشتبہ میں انہوں نے لائے ہیں اور اس کی جہاں تک سند کا تعلق ہے وہ سند علامہ ہاشم مدنی کہتے ہیں کشف الرين مسرت رفيل میں کہ یہ یہ سند جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے مطلب یہ کہ موتبر سند ہے اس روایت میں یہ ہے کہ پہلی موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھائے پھر بعد میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے یہ روایت ہے جو نسائی لائے ہیں تو یہ در ہے حنفیہ کی کہ اور موقع پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائیں گے کیا صاحب جہاں تک تقبیرات کا تعلق ہے وہ مسئلہ بھی آ گیا ہے دوسری بات یہ کہ ہاتھ کتنا اٹھایا جائے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں وہ اٹھنے چاہیے مونڈو تک اسی لیے امام نوہ بھی اس کی تشریح کر رہے ہیں اس طرح کہ کانوں کی جو لو ہے وہاں تک تو انگوٹھے پہنچ اس کے سامنے انگوٹھے آ جائیں اور ہاتھ جو ہیں وہ کانوں انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے مقابل میں آ جائیں گی اس طرح سے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مقابل میں آنا چاہیے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا تکبیر تک کہتے وقت میں دوسرے یہ کہ وہ ہاتھ جو ہیں وہ کی طرف ہونے چاہیے ہتیلیاں امام نوا بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہتیلیاں قبلہ کی طرف ہوں یہ کہ یوں کیا اور وہ ایسا نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے ہاتھ قبلہ کی طرف رکیے ہوئے ہتیلیاں یہ تقبیر کہنے کا وہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ باندھنے پہلی تکبیر کہہ کر کے اب جہاں تک ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں حدیث کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ شفافے اس پر تو سب فقہا متفق ہیں کہ سینے سے نیچے باندھنا چاہیے بالکل سینے کے اوپر نہیں یا سینے کے نیچے کا ہے شفافے جو ہیں بالکل سینے سے ملا کر اور ہر جو ہیں وہ ناف کے اوپر ہے سینے کے نیچے کا ہے مسئلہ اس میں متفق ہیں کے نیچے آنا چاہیے جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے ان کے نزدیک تو نہ باندھنا افضل ہے شوافیہ اور ہنفیہ کے نزدیک ہاتھوں کا باندھنا افضل ہے تو یہ فرق ہے اس معاملے کے فقی مسائل کا حتسنی ابو ابانسا بینا رقا رفا دئی حتٰ مالک ابن حویل اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کے کو کانوں کے مقابل لے جاتے تو پہلے میں تھا من کبی مونڈوں کے مقابل اور یہاں ہے کانوں کے مقابل تو اسی لیے دونوں کو جمع کرنے کی صورت یہی ہوگی کہ کانوں کی لو جو ہے اس کے مقابل انگوٹھے آ جائیں اور انگلیاں ذرا تھوڑی سی اوپر رہیں گی تو یہ دونوں حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں اور جب آپ رقو فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور وہ بھی اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ یہاں تک کہ کانوں کے مقابل میں لے آتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو آپ فرماتے سمی اللہ علیہ حمیدہ اور ایسے ہی کرتے فارا مصر ذالک یعنی ہاتھوں کو اس وقت اسی طرح اٹھاتے وہ دسنا محمد بن البسن قال حدثنا ابن آبی آدی ان سعید انقطاط ابیاد السناد الحرآ نبی اللہ عصلہ وسلم وقال حاضی بھیما فروزن آپ <تصفح> ایسا کرتے تھے اور یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک فرو یہاں بالکل صاف ہو گیا کان کی لو تک آپ لے آتے تھے حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ابن شحاب ابن بن شهاب ابن أنيب بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابوه هرير كانوا يصلون لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله اني لا اشبهكم الصلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هرير عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو هريره نے لوگوں کو نماز پڑھائی انہوں نے جب جھکتے اور اٹھتے تو وہ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر رکو میں جا رہے تو اللہ اکبر سجدے میں جا رہے تو اللہ اکبر اسی طرح اٹھتے وقت جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے فرمایا بخدا میں میری نماز جو ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بالکل مشاورے ہے یہ ایسا امام نو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس لیے ہوئی کہ دراصل صحابہ میں یہ بات جو تھی بعض لوگوں تک نہیں پہنچی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے چلے گئے رکو میں رکو میں جو بھی تصویر پڑھنی ہوئی اسی طرح میں چلے گئے لیکن یہ کہ اللہ اکبر کہے جائیں یہ کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا تو ابو حرا نے یہ اپنی نماز پڑھا کر پھر بتایا یہ اس زمانے کی باتیں آگے حدیث آ رہی ہے کہ جب مروان نے ان کو مدینہ پہ گویا ذمہ دار بنایا اور گورنر بنایا ابو ابورہ کو اس وقت انہوں نے نماز پڑھائی تھی تو معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدے میں جاتے وقت میں اس وقت اللہ پر کہی جائے جہاں تک رکوع سے اٹھنے کا مسئلہ ہے وہ آگے آ رہا ہے حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابن الشحاب انا ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع باهله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حتى يقوم ثم يكبر حتى يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ظهره من الركوع ثم يقول وهو قائما ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حین یرفاء اراسع سمعبر حین یصمقبر حین یفا اراث الم صدیفلا کلیہ حتٰ حین یقو امین باد الجروسم ابو, ابو بکری ابن عبد الرحمان سے روایت ہے کہ ابورض اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلاح وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو تکبیر کہتے یہاں جب کھڑے ہوتے پھر آپ تکبیر کہتے جب آپ رکو کرتے پھر آپ سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہتے جب آپ رقو سے اٹھتے اپنی کمر کو آپ رقو سے اٹھاتے تھے پھر آپ کھڑے ہونے کی حالت میں رب نلک الحمد کہتے تھے پھر جب آپ سجدے میں جھکتے تو آپ تکبیر کہتے پھر آپ جب سجدے سے اٹھتے تو تکبیر کہتے پھر آپ جب سجدے میں دوبارہ جاتے ہیں تو پھر تکبیر کہتے ہیں پھر جب سجدے سے دوسرے سجدے سے اٹھتے تب بھی آپ تکبیر کہتے تھے پھر اسی طرح بقیہ نماز میں آپ کرتے تھے یہاں تک کہ نماز پوری کر لیں اور جب آپ دو رقص سے اٹھنے کے بعد با... بیٹھنے کے بعد اٹھتے تھے تو ابو جو پھر بھی آپ تکبیر کہتے تھے دوسری رقص سے اٹھتے ہوئے ابو رضا کہتے ہیں کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابے میری نماز یہ ہے صاحب اس میں یہ ہوا کہ رکو سے اٹھتے وقت میں سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہا جائے اور کھڑے رہتے ہوئے رب ناو رکر ہم کہا جائے یہ اس حدیث میں آیا اسی کو تینوں ایما لے رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چاہے تو نماز پڑھنے والا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا وہ نماز پڑھا رہا ہے امام ہے یا وہ مقتدی ہے ہر حالت میں سب... رکو سے اٹھنے کے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ الحمدہ اور اس قوم کی حالت میں ربنا و لحمد کہنا ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ جب منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا جب بھی کہے گا مختدی ہوئے تو ربنا الق الحمد کہے گا جو دوسری روایتوں سے ثابت ہے سمی اللہ علیہ الحمدہ نہیں کہے گا کیونکہ سمی اللہ علیہ محمدہ جو ہے وہ امام کہہ رہا ہے ربن الحمد کہے گا اگر وہ امام ہے تو اس کو چونکہ سمی اللہ علیہ من حمدہ کہنا ہے اور مختدیوں کو رب... تو اس ربنا الحمد اس امام کو ربنا ول الحمد نہیں کہنا یہ نفیہ کا کہنا ہے کیونکہ مقتدیوں کا ربنا الحمد کہنا دوسری حدیث ثابت ہے سمیع اللہ علیہ حمیدہ نہیں بلکہ ربنا الحمد اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب مقتدی جو ہیں ان کے واسطے یہ ہوا امام کے لیے صرف سمیع اللہ علیہ الحمدہ ہوگا کیونکہ یہ اصل میں سوال اور جواب ہے اللہ نے سن لیا جب جس نے اس کی تعریف کی تو اس کے جواب میں ربنا ولاق الحمد خداوندہ بندہ آپ ہی کی حمد اور ستائش ہے تو اس واسطے یہ جب منفرد ہو تو چونکہ نہ وہ امام ہے اور نہ مختدی ہے اس واسطے دونوں جمع کر رہا ہے لیکن جب امام ہو تو سمی اللہ علیہ محمد کہ ہے اور مقتدی ہے تو ربنا الحمد یہ ہے نفیہ کا کہنا اب رہ گیا یہ کہ تکبیرات کا کیا حکم ہے تو جہاں تک کہ شوافے کا تعلق ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر جو ہے وہ یہ کہا جائے لیکن یہ کہ اللہ جس میں کبریائی اور بڑائی اللہ کے ہو لہذا اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے اللہ القبیر بھی کہہ سکتا ہے ہاں مالکیہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ اکبر کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا حنفیہ کہتے ہیں جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو وہ بات کہی جائے اس لیے الرحمن اکبر بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اجل بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اعظم بھی کہہ سکتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے مقصد تو اللہ کی بڑائی اور تنظیم اور تعظیم بتلانی ہے تو تکبیر کے تو سب قائل ہیں لیکن الفاظ میں بعض میں گنجائش تھی بلا شبہ سنت جو ہے یہ سب کے نزدیک ہے یہ کہ اللہ اکبر کہا جائے یہ سب اس کو اور فضیلت اسی کو حاصل ہوگی کہ اللہ اکبر کہا جائے یہ سب اس پر متفق ہیں وحدثني وحدثني قال اخبرنا ابن وهاب قال يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمان بہران ہی مروان المدین اذا قام السرات مکتوبہ کبرا فضا کردیث ابن, ابن ج <تصالح> وفی حدیث <صلاة> <امدرس> اب، خلیفہ تھا اس نے مدینے پر بلکہ گورنر تھا تو وہ کہیں جاتے وقت اپنا قائم مقام اس نے ابو حرا کو بنایا تھا تو اس دوران انہوں نے نماز پڑھائی تھی فرد نماز تو یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد اس طرح سے جو تفصیل اوپر آئی ہے اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بخدا یہ نماز جو میں نے پڑھائی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے یعنی اسی طرح آپ پڑھایا کرتے تھے حدثنا محمد بن مہران الرازی قال حدثنا الد بن مسلم کالہ حد اوزائے یعنی بن ابھی کثیر تقبیر ابو رضی اللہ نماز میں جب اٹھتے اور جھکتے تکبیر کہا کرتے تو ہم نے کہا ابو رََ یہ کیسی تکبیر ہے کہ آپ اٹھتے اور بیٹھتے جو ہے جھکتے ہوئے کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی وسلم کی نماز تھی حدثنا يحيى بن يحيى وقلف ابن هشام جميعا عن عماد قال يحيى هقبرنا عماد بن زيد عن غيلان بن جليل عن قال صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوکالقکر صلاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مترف کہتے ہیں کہ میں اور عمران ابن حسین نے نماز پڑھی حضرت علی ابن نے طالب کے پیچھے سو جب انہوں نے سجدہ سجدے کو گئے تو تکبیر کہی جب اٹھایا اپنا سر تکبیر کہی اور جب جھکے دونوں رکعتوں جب اٹھے دونوں رکعتوں سے تو تب بھی تقبیر کہی پھر جب وہ فلم مند سر اپنا جب ہم نے نماز پوری کر لی تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑا عمران ابن حسین نے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس نماز نے تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد دلا دی یہ بات انہوں نے کہی اس میں کہیں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے تکبیر کا ہے تو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی دلیل بن سکتی ہے کہ جو ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے پر متفق ہیں یہاں تک تکبیر اور ہاتھ... ہاتھوں کے اٹھانے کا مسئلہ آیا آگے کرات کا مسئلہ حدثنا ابو بکر ابن اب امراق ابن ابراہیم جمیانکر عن سفیان ابن این عنی زہری ان عن محمود ابن ربی انباد ابن سامد اب لوگ بحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فلاطا لمل لم یقرا بفات حضل <تصفيق> سامس سے روایت ہے اور وہ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں یعنی مرفو حدیث کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لا فلاطا لی لم یقرأ بفات حدل اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سر فاتحہ نہ پڑھی آگے بھی حضرت وباد نے سامد کی روایت ہے کہ کال کال رسول اللہ صلیم اللہ تم یکختری بے ام الق قرآن لِ ملّم یکقر تھا ماں یہاں لم یکری مانا ایک ہی ہے کہ جس نے ام القرآن نہیں پڑھی وہاں فاتحت الکتاب کا لفظ یا یہاں ام القرآن کا ام القرآن سر فاتحی کو کہتے ہیں جیسے ام القرآن مکہ کو کہتے ہیں کہ سارے شہروں کے دنیا میں مرکز چونکہ مکہ ہے اس واسطے اس کو ام القرآن کہتے ہیں جیسے بچوں کے لیے مرکز ماں ہوتی ہے تو قرآن شریف کی صورتوں میں وہ سور فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا کیونکہ یہیں سے ابتدا ہے قرآن شریف کی ابتدائی صورت ہے تو حاصل یہ ہے کہ وہ بات سامد رضی اللہ عنہ جو روایت کر رہے ہیں تیسری روایت بھی ان کی آ رہی ہے قلص علی ملّم یقرا ام الق قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے ام الق کو نہ پڑھا لیکن سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے نماز میں اس کی کیا نویت ہے ایک بات تو یہ کہ شواف کے یہاں واجب اور فرض یہ دو لفظ الگ الگ نہیں محدثین کے یہاں بھی نہیں واجب کہہ دو فرض کہہ دو وہ ایک ہی درجہ ہے خاص طور پر عنافیہ نے جو ہے یہ فرق کیا ہے واجب میں اور فرض میں تو فرض تو یہ ہے کہ جس کے ترک سے عمل باطل ہو جاتا ہے یعنی اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو دوبارہ کیا جائے واجب جو ہے وہ اس سے کم درجے کا ہے لہذا اس کے چھوٹنے سے نماز باطل ن... وہ عمل باطل نہیں ہوتا فساد اس میں آ جاتا ہے اور فساد آ جائے تو اس کی اصلاح کی صورت ہے مثلاً نماز میں کچھ غلطیاں وہ ہیں کہ جس کے کرنے سے نماز باطل ہو گئی اب جو ہے نماز آدمی کو دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی اور فساد کے اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر اس سورت میں کرنے سے نماز درست ہو جاتی یہ فرق انہوں نے کیا ہے حنفیہ نے اچھا صاحب جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے شفافیہ نے تو صاف صاف حدیث کو لیا اور مالکیا نے بھی لیا ایک درجے میں فرق میں بتاؤں گا ایک درجے کا میں لفظ بول رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی چاہے وہ شخص جو ہے مختدی ہو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو کہ امام ہو ہر حالت میں اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے حدیث میں آ گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز نہیں ہوتی لہذا نماز سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی یہ ہے ان حضرات کا کہنا کوئی بھی حالت ہو نمازی کی جہاں تک مالکیہ کا مسئلہ ہے وہ البتہ ایک فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہے جیسے فجر کی نماز ہے موری کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے اس صورت میں مالکیہ کہتے ہیں کہ اب مختدی نہیں پڑھے گا وہ کیوں نہیں پڑھے گا وہ کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ قرآن شریف میں حکم آ چکا ہے ایزا قری القرآن فستمان ستو لالحمن جب قرآن پڑھا جائے تو تم تم خاموش ہو جاؤ اور آ, تم سنو قرآن شریف کو بست, بستمیو, توجہ کرو سننے کی طرف. تو یہ حکم چونکہ قرآن شریف میں ہے اس لیے اس کا آ, اس کی اطاعت کرنی ہوگی اس کی تعمیل کرنی ہوگی تو جب امام پڑ رہا ہے اور آواز اس کی, اس کی آ رہی ہے تو مقتدی کو خاموش ہونا ہے اس, حال, اس میں اظہار کی حدیث چھوٹ رہی ہے ان سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث چھوٹ رہی مگر قرآن شریف کا حکم تو نہیں چھوٹنا چاہیے سری نماز میں چونکہ آواز نہیں آ رہی ہے جیسے زور کی نماز ہے اثر کی نماز ہے تو مالکیہ کہتے ہیں کہ بس اب چونکہ قرآن شریف کے حکم کے خلاف نہیں ہو رہا ہے لہذا اس وقت پڑھیں گے اس حدیث کے مطابق شباف کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں حدیث کو دیکھنا ہے چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو ہر حالت میں مختصی کو پڑھنا ہے اب قرآن شریف کے حکم کے خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انہوں نے دو صورتیں رکھی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے ہی امام نے ایک آیت پڑھی الحمدللہ للہ العالمین اتنی دیر کے اندر مقتدی الحمد للہ اب عالمین کہہ لے جب تک وہ سانس لے رہا ہے اتنی دیر میں آیت وہ کہہ لے رحمان رحیم اتنی دیر میں کھٹ سے وہ رحمان رحیم وہ بھی کہہ لے یعنی جس وقت امام کے منہ سے نکلا اس وقت نہ پڑھے جس وقت امام سانس لے رہا اس وقت پڑھے ایک صورت تو یہ دوسری صورت یہ ہے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے روک جائے اور اتنی دیر رکے کہ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے مقتدی اتنی دیر کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیں یہ دوسری صورت ہے شفافی صاحب یہ بات ضرور رہنی ہے کہ خاموش رہنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث میں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر خاموش ہوئے ہوں کہ جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہو اور صحابہ اس دوران جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرتے ہوں یہ وضاحت حدیثوں میں نہیں ہے شفافے نے جو بات نکالی یہ قرآن پاک کے حکم پر کے خلاف ورزی نہ ہو اس خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ایسی صورت نکالی ہے حنفیہ کے جہاں تک مسئلہ ہے وہ اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ کہ جب نماز پڑھنے والا تنا ہو تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ جو ہے اس کا درجہ واجب کا ہے فرض کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ فرض تو ہے قرآن شریف کا کچھ بھی پڑھ لینا اس لیے کہ حدیث ہے کہ جب ایک شخص کو آپ نے نماز سکھلائی تو آپ نے فرمایا اقرا ماتی سر کو جو تجھے میسر ہو قرآن شریف سے وہ پڑھ لے تو جب یہ حدیث موجود ہے تو پھر اس صورت میں ما ماتحسرا کا مطلب ہم لیں گے قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ یعنی جو, جو میں ہوں تو فرض تو ہے قرآن شریف کچھ بھی پڑھ لینا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ ایک آیت بھی پڑھ لی فرض ادا ہو گیا ہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس کے معنی یہ ہوگا کہ قرآن بالکل نہیں پڑھا گیا تو تو نماز باطل ہو گئی اور اگر کچھ پڑھا گیا مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو نماز جو ہے فاصد ہو گئی اس صورت میں یہ فرق ہے حنفیہ کیا دوسری بات یہ کہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے جا رہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں سورہ فاتح بھی پڑھنی ہے سورج بھی پڑھنی ہے نماز پڑھا رہے ہیں تو بے اس کو سورہ فاتح بھی پڑھنی ہے سورج بھی پڑھنی ہے لیکن اگر مختدی ہے ان کا کہنا یہ کہ اس صورت میں مختدی کو اس حالت میں جب کہ امام جو ہے وہ قراد کر رہا ہے چاہے آہستہ کیوں نہ کر رہا ہو مختدی کو اس حالت میں کچھ نہیں پڑھنا یہ کا کہنا ہے دلیل ان کی کیا ہے ان کی دريل وہ قرآن شريف كے آيا تھا کہ قرآن, قرآن, جب قرآن شریف پڑھا جائے تو تم خاموش رہو يہ تو ایک دريل تو یہ ہوئی تو اور اب جہاں تک انہوں نے مالکیہ سے ایک, ایک بحث تو ہے مالکیہ سے کہ بھائی دیکھو تم جو اس حدیث کو لا رہے تھے یہ حدیث تم سے زہر کی حالت میں چھوٹ گئی كہ نہیں چھوٹ گئی جیسے زہر کی حالت میں چھوٹ گئی ہے تو لہٰذا چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی جو تعویل تم نے وہاں کی وہی تعبیل سر میں بھی ہوگی دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث آ رہی ہے کہ حدیث اس میں آ رہی کہ نہیں کہاں کو دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وہ ظہر کی نماز تھی تو جب نماز پڑھائی تو آپ نے یہ پوچھا کہ میرے پیچھے کون آدمی سورہ اللہ پڑھ رہا تھا تو ایک آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نہیں تو خالی جونی کہ مجھے جو ہے اس سے ٹکرا رہے تھے میرے پڑھنے سے یہ خلاج تو آپ نے اس جب یہ بات فرمائی تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ تمام صحابہ نہیں پڑھ رہے تھے ایک صحابی نے پڑھی ہوگی اور ان کو معلوم نہیں رہا اس لیے آپ نے یہ بات کہی ہے ایک تو یہ حدیث ہوئی معلوم پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے تھا دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرأۃ الامام قرعت اللہ اگرچہ اس کی سند میں کلام کیا گیا مگر سند میں کلام ہونا جو ہے وہ الگ چیز ہے دیکھنا یہ ہے کہ عام حدیث ہے کہ نہیں حدیث موضوع ہونا الگ بات ہے موضوع ہے اس کو تو بالکل نہیں لیں گے گھڑی ہوئی حدیث لیکن اگر صنعت جو اس کی کمزور ہے تو امکان تو اس کا موجود ہے کہ وہ حدیث ہے تو براہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کی قرآت مختدیہی کی قرات ہے تو ان ساری باتوں سے حنفیہ کا مسلک جو نکلتا ہے وہ یہ کہ صاحب مختدی کسی حالت میں نہیں پڑے گا مالکیہ کہ یہاں جہری حالت نماز میں نہیں پڑے گا سری میں پڑے گا مختدی شوافے کے یہاں سری ہو کہ جہری ہو ہر حالت میں مختدی کو پڑھنا ہے ان کے سامنے یہ حدیثیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں بس حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن نبي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القران فهي خذاج ثلاثا غير تامين فقيل لابي هريرة اننا نكون وراء الامام وقال اقرا بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال قال الله تعالى فسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي حمدا قال قال الرحمن حامدنی فیزا کال مالک وکال مرتن فویہ آبدی وکال فیضا کال هذا کنابین کال حدی وبدی ولی ما ماسا فإذا قال قالع احدین السراط المستقیم سراط الدین المط عالم ویل المقدوب علیم الاقوالین قال هذا علی ابدی علی ابدی ماس قال قعلہ سفیان حد صنی بی العلی ابن عبدالرحمن ابن دخل تو علی وہ مری تم فی بئی علا ابن الرحمن اپنے والد سے اور وہ ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قراعت نہیں کی بتا چکا ہوں ام القرآن سے مراد سورہ الفاتحہ ہے تو جس نے ام القرآن کی قراعت نہ کی فہیا خدا غیر تمامن تو وہ نماز جو ہے خداج ہے تین مرتبہ فرمایا خداجن خداجن خداجن اور غیر تمامن جو ہے وہ اس کا مطلب ہے خداج کہتے ہیں ناقص نامکمل تو اب یہ غیر تمامن یہ تو آپ نے فرمایا یا پھر ابو حرارا نے اس کا مطلب بتلایا خداج کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ناقص رہے گی نامکمل رہے گی تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی جیسا کہ شواف سمجھتے ان کا کہنا یہی ہے تو ابو حریرا سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں تو ابوریرا نے فرمایا کہ اقلا بحافی نفسک اپنے دل میں تم اس کی فراعت کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے دو حصوں میں اور میرا بندہ میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جی وہ اس نے مانگا تو جب بندہ کہتا الحمد للہ ربی العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب وہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری سنا کی ہے تعریف کی ہے جب بندہ کہتا ہے مالک اوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے اور فرماتے ہیں کہ بندے نے اپنا معاملہ میرے سے فرد کر دیا ہے مالکی اوم الدین کہہ کر فیدا قال عیا کا نابود ویا کنستین جب بندہ کہتا ہے تلاوت کرتا ہے نابود ویا کا نسطین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ایک معاملہ ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ایک معاملہ ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے سوال کیا تو جب وہ کہتا ہے دین اصرات المستقیم سرات الدین الم تعلیم غیرمعدوب علیم القاعلی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے سوال کیا تو سفیان جو فرماتے ہیں سفیان سوری کہ مجھ سے علی ابن عبدالرحمان ابن یعقوب نے سوال کیا کہ میں داخل ہوا علیہ ہی کا مطلب یہ کہ اپنے والد کے پاس اور میں نے ان سے سوال کیا جب کے وہ بیمار تھے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا اب سنی بھی نہیں یہ سفیان کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ عبد اب کے پاس پہنچا وہ بیمار تھے اپنے گھر میں تو میں نے ان سے یہ حدیث, اس حدیث کا بارے میں سوال کیا تھا تو یہ حدیث ہے اس میں مسئلے کئی ہیں جس کے لیے اس حدیث کو یہاں لائے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہے کہ سور فاتحہ نماز میں پڑھی جانی ہے یہی اس کا مقصد ہے کیونکہ اس حدیث کا یہ حصہ جو ہے کہ لم یقرا منصل صلاح لم یقرأ فیحہ اب امر قرآن فعیح جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام قرآن کی تلاوت نہ کی وہ اس کی نماز خداج ہے یہ جز جو ہے خاص طور پر اس کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ اس سے یہ بات شواف نے تو یہ سمجھے کہ نماز ہی نہیں ہوتی اور حنفیہ کہتے ہیں کہ خداج کا لفظ خود اس میں آ رہا غیر و تمام مکمل نہیں ہے تو اسی واسطے دو چیزیں ہیں ایک ہے باطل ہونا اور ایک ہے فاسد ہونا اگر اگر سرح فاتحہ فرض ہوتی تو فرض کے چھوٹنے سے نماز باطل ہو جاتی نماز ہی نہ ہوتی اس کو یوں نہ کہتے کہ ناقص ہوئی ہے یوں کہتے نماز ہی نہیں ہوئی تو تم کہو اللہ مر ابن رق الحمد اور یسما اللہ علیکم اللہ تمہارے اس حمد کو سنے گا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فرما دیا سمیہ اللہ علم حمیدہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کان میں آواز اللہ کے اس فرمانے کی کی اس نے سن لیا ہے براہ راست تمہارے کان میں پہنچے نہ پہنچے نبی کے ذریعے سے کہلا دیا کہ اللہ سے آپ نے جو حدیث بیان کی ہے, ہے سے سوال کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ نماز ناقص ہے سوال یہ کہ ہماری نماز جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو کیا اس کے لیے ابورا نے فرمایا کہ اقرا بحافی نفسک اپنے دل میں تم اس کی قراعت کر لو امام نوی جو شافی مسلک کہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں اقرا کا لفظ ہے اور قراعت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک باقاعدہ زبان سے نہ پڑھا جائے اس کے بغیر قراعت نہیں ہوتی لہذا پڑھنے کو کہا ہے جو حنفیہ سمجھتے ہیں امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے یہ،, یہ اس حدیث سے وہ مطلب اپنا نہیں نکال سکتے یہ تو ان کا کہنا ہے لیکن حنفیہ اسی حدیث کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں فی نفسی کا کا لفظ ہے اپنے نفس میں اپنے دل میں تو اپنے دل میں پڑھنا اور ہے اور سرن آہستہ پڑھنا اور چیز ہے آہستہ پڑھنے کے لیے تو کہا جاتا ہے اقرا سرن خفیتاً لیکن فین کا لفظ کہنے کا معنی یہ ہوگا ہے کہ جیسے دل میں یعنی دل کو اس قراءت کی طرف متوجہ کرنا یہ معنی ہوں گے یہ انہوں نے سمجھا ہے یہ تو یہ بحث ہو گئی کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ دوسری بات جو آ رہی وہ یہ اسی سے متعلق کہ سور فاتحہ بہت اہم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے بند اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا یہاں اسلاد کا لفظ لائیں اس سے بھی شوافے اور یوں کہیے کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز کا لفظ سورہ فاتحہ کے سے لانے کے معنی یہ ہو گئے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل ہے نماز میں اور جو کل بول کر کے جز مراد لیا جا رہا ہے یعنی اسلاد کا لفظ سورہ فاتحہ پر کے لیے بولا جا رہا ہے اس لیے کہ وہی بہت اہم ہے نماز کے اندر تو قسم تو سلاطبینی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو صاحب یہ تو ایک بات ہوئی اور ظاہر ہے کہ حدیث کا یہ حصہ بہت اہم ہے اس کے, با... اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اسر فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک طرح کا بات چیت ہوتی ہے ادھر بندہ کچھ کہتا ہے تو اللہ ادھر سے جواب دیتے ہیں اللہ سبحان ہوتا اور یہ بہت اہم بات ہے بندہ اپنے خدا اپنے مالک سے اپنے خالق سے جی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں بات چیت ہوتی ہے وہ مسئلہ الگ ہے کہ بھئی بندے کے کان اس آواز کو اور اس جواب کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دنیا میں رہتے ہوئے سن پاتا ہے کہ نہیں لیکن جب خبر صحیح ہے تو اس کو مانی جائے گی تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو دو حصوں میں تقسیم کرنا جو ہے اس کے ایک تو مانوی لحاظ سے ہے کہ اس میں دو حصے اس طرح سے ہیں کہ ایک حصہ تو اللہ کی تعریف کا ہے وہ تو اللہ کے واسطے ایک حصہ سور فاتحہ کا ہے بندہ اللہ سے ایک معاملہ کرتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے تو یہ دوسرا حصہ ہے اس لیے دو حصوں میں تقسیم کہا گیا دوسری چو, چو, چوتھی اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کے اندر اتنی آیتیں ہیں کہ ان کو دو برابر حصوں پر تقسیم کیا جائے اگر جیسے مثال کے طور جس کو کہتے ہیں جفت عادت یعنی دو, دو آئے ہیں ایک ایک پہ تقسیم چار آ ہیں دو دو پہ تقسیم چھ آ ہیں تو تین تین پہ تقسیم لیکن جیسے تین کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے پانچ کو دو حصوں میں نہیں کر سکتے سات کو نہیں کر سکتے تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آئی کہ دو حصوں میں تقسیم کی بات جب آئی ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ سورہ فاتحہ کے اندر آیتے ہیں اتنی ہے کہ ان کو دو حصوں پر برابر برابر تقسیم کیا جا سکتا ہے یہ حدیث سے سمجھ میں اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ سورہ فاتح میں آیتیں کتنی ہیں اب گنا تو یہ تو چھ بنتی ہیں یا سات بنتی ہیں یہ ایک بات ہے کیونکہ اس میں چھ تو بنانی پڑے گی جبھی تو تین تین بنیں گی سات اگر کر دیے تو وہ تقسیم غلط ہو جاتی ہے تو پہلے اب گن یہ ہے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت الرحمن الرحیم دو آیت مالکی یوم الدین تین آیت ہیں یہ تین ہو گئی نسطین چار احدین سرات المستقیم پانچ سراۃ اللزین عنم علیہم غیر المعدوب علیہ ولیم یہ چھ یہ ایک تو یہ صورت ہے اب مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے جو لوگ بسم اللہ کو سورت کا جز مانتے ہیں جیسے شفاف وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح میں نے ابھی گنا ہے یہ اس طرح گنیں گے اور دو آیتیں مانیں گے یہ اتنا صراط المستقیم ایک آیت اور صراط الدین الم تعلیم غیر محدود علیم ولا علیم اس طرح سے اس کو دوسری آیت مانیں گے مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ کہ جو اس میں اے دن اسرات المستقیم تو آیت ہے سراۃ اللزین انمتا علیہم یہ بھی ایک آیت ہے اور غیر المخوب یعنی ملبعلین یہ ایک مستقیل آیت ہے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سبع مسانی کہا جاتا ہے جب سبع سات کے لیے ہے تو لہٰذا ساتویں آیت جو ہوگی غیر المغضوب علیہم الضالین بنے گی یہ مالکیہ کا کہنا ہے تو بہرالی ہو اس لیے جو بہتر یہ ہے اے دن اثرات اور مستقیم پر تو وقف کرے ٹھہر جائے لیکن سراۃ اللہ علم تعلیم غیر المغضوب علیہم الضالین اس کو ایک سانس میں پڑے اور اگر کوئی اے دن اثرات مستقیم اس پر ٹھہر کر سراط الدین الم تعلیم پر بھی ٹھہرا تو کوئی حرج نہیں ہے اور فقہا کی ایسی رائے ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا بالکل غلط ہے نہ انہوں نے ایک دوسرے کو غلط کہا ہے میز ایک اختلاف جو ہے وہ ترجیح کا ہے تو ٹھہر سکتے ہیں. البتہ یہ مسئلہ کراعت کا ہے تجوید کا ہے بعض لوگوں کو دیکھا کہ اے دن اثرات المستقیم اثرات الدین ٹھہرتے اے دن اثرات المستقیم پر نہیں ٹھہرتے یہ تجوید کے اصول کے خلاف ہے سراط اللزیم سراط المستقیم پر گول آیت ہے گول آیت جو ہے قوی ہے ٹھہرنے کے واسطے بنسبت وہ ان جگہوں کے کہ جہاں گول آیت نہ بنی بھی ہو ان کے مقابلے میں وہ قوی ہے قوی کو چھوڑ کر غیر قوی پر ٹھہرنا یہ تجویز کے اصول کے خلاف بات ہے لیکن ناجائز پھر بھی نہیں کہیں گے کہ شرع ناجائز فتوا لگا دیں اس پر یہ میں تجوید کو اصول کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ دن اور مستقیم پر ٹھہرے جو متفقہ آیت ہے سراط الدین علیم یہاں ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں ممکن ہے کیونکہ مختلف فی آیت ہو گئی حد محمد بن عبداللہ بن عمیر قال حدثنا ابو سامان عبیب بن شہید ابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلاحسل نے فرمایا نماز نہیں ہوتی قرآت کے بغیر یہاں لفظ صرف قرعت ہے تو اسی کو ہاں کہتے ہیں کہ دیکھو بغیر قرآن شریف یہاں صرف قراعت کا لفظ یونیکا کہ قراط قرآن شریف کی قرعت ہوتی ہے تو چاہے سور فاتح ہو یا کچھ اور ہو آیتی کیوں نہ ہو اس کو قراعت کہیں گے تو لہذا لا سالات کا لفظ جملائے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی معلوم گا کہ قرآن شریف کی اگر ایک آیت بھی نہیں پڑے گی جس کو قرآت کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی یہاں صحیح ہے یہاں صور فاتح کا ذکر نہیں مگر امام نووی جو شافی وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد سے مراد قراد فاتحی ہے انہوں نے چھوڑ دیا لفظ فاتحہ مراد تو فاتح ہی ہے قال ابو رحرہ ابو لہرا نے اس کے بعد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اعلان کیا ہم نے تمہارے سامنے اعلان کر دیا جس کو آپ نے چھپایا ہم نے اس کو تمہارے لیے چھپایا اس سے مراد امام نووی کے نزدیک ہے اس حدیث کا مطلب کہ جن نمازوں میں آپ نے آواز کے ساتھ قرأت کی ہم نے تمہارے سامنے آواز کے ساتھ قرعت کی اور جن میں آپ نے آہستہ آواز کی ہم نے بھی آہستہ آواز کی یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود نماز کے اندر جس چیز کو آواز سے پڑھنا ہے وہ آواز سے پڑھ دیا جس چیز کو آہستہ کرنا ہے جیسے تسبیہات ہیں رکو اور سجدے میں اور اطہیات ہیں ہم نے بھی اس کو آہستہ تمہارے لیے پڑھا ہے اسي كليه دوسرا لفظ آراء آخر في حديث میں حدثنا عمر الناقض وزهير ابن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال قولنا ابن جريج عن طاق قال قال ابو رر في كل الصلاة يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفيناه منكم فقال له رجل ان لم ازد على ام القرآن فقال ان زدت عليها فو خير وان انتهيت اليها اجزأت عنك ابو رحرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر نماز میں قراد کی جائے گی سو جو ہم کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہم نے تم کو سنا دیا اور جس چیز کو ہم سے چھپایا ہم نے تم سے چھپا دیا تم وہی یہاں سنانا اور اس کے مقابلے میں چھپانا سنانے کے معنی ہی ہے کہ زور سے پڑھنا اور چھپانے کے معنی ہے کہ آہستہ پڑھنا ایک آدمی نے ابو سے کہا, کہا کہ اگر میں سورت فاتحہ سے کچھ اور زیادہ پڑھ دوں یعنی میں کچھ اور اضافہ کروں کوئی پڑھ دوں کچھ اور آئے پڑھ دوں تو یہ کیسا ہوگا تو وہ نے فرمایا کہ اگر صورف فاتحہ پہ تم اضافہ کرتے ہو یعنی کچھ اور پڑھتے ہو وہ اچھا ہے تمہارے لیے اور اگر تم سورح فاتحہ پہ رک گیا اور کچھ نہ پڑا تو کافی ہے تمہارے واسطے اس سے شوافے نے یہ لیا ہے اس حدیث کے معنی جو بالکل واضح ہیں اس حدیث کے مطابق کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی اصل ہے سورہ فاتحہ سے علاوہ کچھ اور پڑھنا صرف سنت ہے نہیں پڑھیں گے نماز درست ہو جائے گی یہ اس حدیث سے صاف سمجھ میں آتا ہے اور یہ شوافع کا مسئلہ بھی ہے حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جیسے واجب ہے تو ابتدائی پہلی دو رکعتوں کے اندر سورت کا پڑھنا بھی واجب ہے یہ ان حضرات کا کہنا ہے واجب سنت موقع جو ہے وہ قریب واجب کے تو اس کے چھوڑنے سے سورت کے چھوڑنے سے ان کے ہاں سجدہ سیب آتا ہے لیکن دو رکعتوں کے بعد والی جو رکعتیں ہیں فرض میں کچھ نہیں پڑھا جائے گا صرف سورہ فاتحہ اور اگر نوافل اور سنتیں ہیں تو جتنی رکعتیں ہوں گی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی یہ انفیہ نے سمجھا ہے اس کے لیے اس میں حدیث کوئی نہیں ہے اور کتابوں میں حدیثیں ہیں اس میں دوسری حدیث جو اس کے بعد آ رہی ہے اس میں اور بھی زیادہ شفاف کے لیے دلیل ہے کال ابرفیق الاََ صلاح قرأۃ الفام اصمان نبی صلی اللہ وسلمان فیمن من قرآب القطاب فقط از انہ امن زاد ففل کہ ہر نماز میں قرأۃ ہوتی ہے جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ہم نے بھی تم کو سنایا اور جو چھپایا ہم نے تم, کو تم سے اس کو چھپایا جس شخص نے ام کتاب یعنی سور فاتحہ پڑھی اس کے لیے کافی ہے اور جس نے اس پہ زیادتی کی وہ زیادہ افضل ہے لفظ افضل کے معنی یہ ہو گئے کہ سورت کا ملانا جو ہوگا ضم سورہ جس کو کہتے ہیں وہ سنت ہے مستحب ہے ضروری اور واجب نہیں ہے یہی ابو حرارہ کے حدیث کا مطلب ہے اور یہ شوافے کا مسلق مطلب ہے حدثنی محمد ابن المسن قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه بيد الله قال حدثني سعيد بن وبي سعيد عن بي عن بي حرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل agir ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد, فرد رسول الله صلى الله عليه وسلام السلام قال ارجع فصلی فإنك لم تціل فرجع الرجل فصلی كما كان صلى ثم جاء لنبی صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلی فإنك لم تسلی قرآن سمر حتٰ تتمعین کامن سم مسجد حتہ تطمعین نہ ساجدن سمرفا حتہ تطمعین نہ جالسن سمر فاری كا فی سلاط كا کلیہ ابو حریر رضی اللہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی اس کے بعد داخل ہوا اس نے نماز پڑھی اور پھر آیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا واپس جاؤ تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم, تم نے نماز نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی کا مطلب نماز نہیں ہوئی نماز پڑھی تھی اس نے نماز پڑھ کے آ کے سلام کر رہا آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو نماز نہیں ہوئی وہ پھر واپس چلا گیا اور اس نے جیسے نماز پہلے پڑھی تھی پھر ویسے ہی پڑھ دی پھر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلام کیا اس نے آپ نے فرمایا السلام اور پھر فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تو اس یہاں تک یہ تین مرتبہ ہو گیا پھر وہ آیا اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کے جو میں نے نماز پڑھی اس کے علاوہ اور کون سا اچھا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا مجھے ذرا سکھلا دیجئے آپ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تکبیر کہو پھر پڑھو جو کچھ تمہیں قرآن میں سے میسر ہو پھر رکو کرو یہاں تک کہ رکو کی حالت میں تمہیں اطمینان ہو جائے پھر اٹھاؤ اٹھو تم یہاں تک کہ تمہارا کھڑا رہنا برابر ہو جائے پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں تم اطمینان ہو پھر اٹھو تم یہاں تک کہ بیٹھنے کی حالت میں اطمینان ہو پھر اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو بتانے کا حاصل کیا ہوا ہر رک عمل جو ہے نماز کے اندر اطمینان سے ہونا چاہیے یہ تو عجیب بات ہوئی کہ ابھی رکو میں پہنچے نہیں تھے کھڑے بھی ہولی ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے پورے طور پر جھر سے نیچے سجدے میں پہنچ گئے سجدے میں ابھی سر ٹکا بھی نہیں تو اٹھ بھی گئے یہ اس اسی طرح کر رہے تھے وہ صاحب تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں یہ نماز نہیں ہوئی اسی لیے فقا یہ کہتے ہیں کہ تعدل ارکان اس کو کہتے ہیں تعدل تعدل کا مطلب ہے برابر کوئی کام کرنا تعدیل ارکان واجب ہے تو اطمینان کے ساتھ نماز ہونی چاہیے رکو ہوا تو رکو میں ٹھہرے یہ اطمینان کا مطلب کھڑا ہو تو پورے طور پر کڑا ہو ابھی رکو سے پورے طور پر کھڑے نہیں یوں ہی پتہ نہیں چلا تھا کہ ابھی بھی رکو میں ہے کہ کھڑے بھی ہو گئے آدھے رکو میں رکو بھی پورا نہیں ہوتا آگے حدیثیں آئیں گی میں سمجھتا ہوں کہ آگے آ رہی حدیثیں رکو کے سلسلے میں بھی کس طرح رکو ہونا چاہیے تو رکو بھی پورا نہیں ہوتا اور کھڑا بھی پورا, ہونا بھی پورا نہیں ہوا یہ غلط ہے اعتدال ہونا چاہیے قیام میں یعنی پورے سیدھا کھڑا ہو جائے اور آرام سے پھر اس کے بعد سجدے میں بھی جائے تو سجدے میں اطمینان ہو اور پھر سجدے دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی اطمینان کے ساتھ ہو یہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھیں تو فقا کہتے ہیں یہ تعدل ارکان واجب ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو یہ کہہ کر واپس بھیجا تری نماز نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے تعدیل بہت اہم چیز ہے ایک تو مسئلہ یہ ہوا دوسرا یہ کہ اس میں جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ کہاں قرآن جو تمہیں میسر ہو قرآن سے وہ پڑھو یہ دلیل ہے ہنفیہ کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے سر فاتحہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا قرآن میں سے جو کچھ میسر ہو معلوم ہوا کہ قرآن کا کچھ بھی حصہ جو بھی ایک آئے دو آئے تین آئے وہ پڑھنا فرض ہے جو, جو اصل رکن ہے جس کو قرآ کہتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے وہ صرف واجب ہے یوں نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی اس کے بغیر یہ اس سے یہ بات نہیں کے لیے ہم وہ رہے کہ حدیث سے تیسرا مسئلہ جو جس کے لیے اگرچہ حدیث نہیں لائے ہیں یہ اس لیکن خود بخود وہ مسئلہ نکل رہا ہے اور وہ یہ کہ سلام کرنا ایک, ایک ہی مسجد کے اندر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں وہ صحابی اسی مسجد میں ہیں نماز پڑھ رہے لیکن بار بار آتے جب آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں یوں نہیں ہوا کہ آپ ہی سلام کر کے گیا تھا کہ کیا مصیبت آ گئی پھر سلام کر لوں یہ نہیں ہے بلکہ جتنی مرتبہ حاضر ہو رہا ہے سلام کر رہا ہے اس سے سلام کا ادب معلوم ہوا کہ سلام میں کوئی کنجوسی نہیں کی جانی چاہیے چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی جگہ بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ نہیں کہ وہاں ان کے پاس حاضر نہ ہوں بلکہ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے سلام کریں بیٹھیں جس طرح سے وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے یہ آداب میں سے یہ بات معلوم ہوئی اور پانچواں مسئلہ یہ بھی ہے کہ بڑے صاحب جو ہیں بڑے ہی نبن کے بیٹھے رہیں بلکہ جب چھوٹوں کو دیکھیں کہ ان سے اگر کوئی خطا ہو رہی ہے تو ان کی اصلاح کریں مناسب انداز میں اس واسطے آپ نے ان کو متوجہ کیا کہ نماز ٹھیک سے پڑھو لیکن تین مرتبہ اگرچہ ہوا پہلی مرتبہ بھی آپ فرما سکتے مجھے کوئی طریقہ نماز پڑھنے کا لیکن بجائے اس کے کہ آپ ڈانٹتے دپٹتے ان کو متوجہ کیا تاکہ خود یہ سمجھ جائیں کہ نماز اگر میری صحیح نہیں ہوئی تو کس طرح صحیح ہوتی لیکن جب سمجھ میں ہی نہیں آیا پوچھا آ کر کے آخر میں نماز کس طرح پڑھوں تب آپ نے بتلایا تو یہ ایک حکمت بھی ہے کسی کی اصلاح کرنے کی کس طریقے پر اس کی اصلاح کی جائے آگے کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو میں اسباغ کرو اور پھر قبلے کی طرف استقبال کرو اور پھر تکبیر کرو تو جس طرح نماز میں تعدیل ارکان ہوتا ہے وضو کے اندر اسباغ کہتے ہیں اسے یعنی پورے طور پر صحیح صحیح وضو کرنا میں چھینٹے نہیں اڑانا بلکہ یہ کہ واقعی وضو ہو اس طرح اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ہر عزب جو ہے وضو میں پورے طور پر دھوئے جائے اطمینان اور وقار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں اس یعنی کہ اپنا چھپ کے مارے اور جناب نہ منہ میں پانی صحیح جا رہا ہے نہ ناک میں صحیح جا رہا ہے نہ پورے کونے اور تک ہاتھ اور نہ پیر پورے طور پر دھل ہیں مل مل کر کے وہ سورت نہ اس کو اس باغ نہیں کہتے تو عزبغل وضو کلذ لفظ آیا تو وضو بھی صحیح ہونا چاہیے اور نماز بھی صحیح صحیح اطمینان سے ہونی چاہیے نہیں چلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا سعید بن منصور و قطعب بن سعید قلعہ عمان ابی اوان قال سعید حد عن ابو عن ان ابن ابنی اب انظرارا ابن اوفا عن عمران ابن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر او العصر فقال ايكم قرا خلفي بسبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا ولم اريد بها الا الخير قال قد علمت ان بعضكم خالجنيها <تصفح> حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا اصر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون میرے پیچھے پیچھے سب بھی اسمر اب بھی کل آلہ تھا ایک شخص نے کہا کہ میں اور میں اس خرا سے میری نیت اچھائی کی تھی کہ میں مطلب یہ ہے کہ اگر میں سورت قرآن شریف پڑھتا رہوں گا تو مجھے اور فائدہ ہوگا تو اس واسطے میں پڑھتا رہا تھا والم ارد بِهَا ال خیر کہ میں میری جو نیت تھی قرآن شریف پڑھتے رہنے کی یا سورت کے پڑھنے کی اس میں نیت خیر کی تھی کہ بھئی جتنا قرآن شریف پڑھیں گے ہوتے تو اچھا ہوگا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ تم میں سے پاس جو ہے مجھ سے چھین, چھین رہا ہے خال تو یہ لفظ آتا ہے جب کسی سے کوئی چیز کھینچی جائے جھگڑا کر کے لی جائے یہ ہے اجا دوسری حدیث بھی یہ عمران بن حسینی کی ہے اس سلسلے میں اور اس میں بھی اس میں صرف زہر کی نماز کا ذکر ہے جبکہ اس میں زہر یا اثر اب یا اثر جو ہے یہ جو دو نمازوں میں سے ایک یہ تو عمران ابن حسین کے فرمانے میں ہے یا پھر آگے کے راوی میں اس سے کہ یہاں صرف زہر کا لفظ ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سب سے آلہ پڑھنا شروع کیا تو آپ نے جب سلام پھیرا آپ نے فرمایا کس نے پڑھا یا کون تھا پڑھنے والا اس طرح کی بات خیر ظاہر ہے کہ مسئلہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے امام کے پیچھے قرأت پڑھنے کا قرآن شریف کے پڑھنے کا تو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ شوافے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سر نماز ہو یہ جیری ہو مختدی کو بھی پڑھنا امام کو بھی پڑھنا ہے انفیہ کہتے ہیں کہ نہیں مختدی کو پڑھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جہری میں مختدی نہیں پڑھے گا جہری نماز میں جیسے فجر اشار مغرب لیکن جو سری نمازیں جیسے شہر اور اثر ان میں وہ پڑھے گا یہ تینوں کا مسلق ہے اب یہ حدیث جو ہے یہ لائیں امام مسلم شوافح اس, ج... اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے منع فرمایا انہیں یعنی سراہدن نہیں لیکن جو اس حدیث سے بات نکل رہی ہے کہ اس اے... آپ کو پسند نہیں ہوا تو اس... اسی لیے تو آپ نے پوچھا کون پڑھ رہا تھا تو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس ناپسند ہونے سے خود بخود معلوم ہوا کہ پڑھنا نہیں چاہیے شواب یہ کہتے ہیں کہ متلقن پڑھنا کی ممانیت نہیں ہے بلکہ آواز کے ساتھ پڑھنے کی ممانیت ہے وہ حضرت آواز سے پڑھ رہے تھے اس لیے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آہستہ بنی پڑھا جائے یہ شفافے کا کہنا لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ اے صاحب ایک تو یوں دیکھیے کہ اس میں لفظ آ رہا ہے زہر یا اثر یا زہور دوسری روایت میں زہر اثر میں کون زور زور سے پڑھتا, پڑھتا ہے جو بھی پڑھتے ہیں آہستہ ہی پڑھا کرتے ہیں تو اس لیے اس میں سوال اس کا نہیں کہ زور سے پڑھ رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا بلکہ یہ کہ متلقن جواب نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا یہ بات آئی دوسرے یہ خالدہ نیا کا لفظ ہے اس کا ترجمہ میں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے چھین لینا کوئی چیز تو معلوم ہوا کہ یہ آپ اگر یوں بات ہوتی کہ آواز سے آواز رہی تو اس کے لیے دوسرا لفظ ہوتا مجھ سے چھین لینے کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ کام تو میں کر رہا تھا ایسا لگے جیسے میرا کام مجھ سے لے کر کے کوئی دوسرا کرنے بیٹھ جائے اس وقت یہ بولا جائے گا خارجہ نہیں ہے بران یہ امہ کا آپس اس کا اختلاف ہے حدثنا محمد ابن وابن بشار ابن عند قلعہ قال ابن المسن حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمیت و يحدث عن انس قال صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر وعمر عمر فلم اسمع احدم من یقر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت قطعہ جو تابعی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور آگے ایک اور صنعت سے یہ بات بھی آ رہی کہ شعبہ جو ہیں اس میں جو قطع کے راوی ہیں تو شعبہ نے کہتے ہیں کہ میں نے قطعہ سے کیا کہ تم نے سنا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ہاں اس لیے کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا تمہاروں کہ روایت جو ہے متصل ہے اور مضبوط ہے اچھا صاحب کیا ہے ترجمہ اس روایت کا شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قطعہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم تینوں خلاف راشدین کے ساتھ نماز پڑھی یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی میں نے کسی کو بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا یعنی نماز میں سورت سے پہلے ظاہر ہے کہ یہاں خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ سورہ فاتحاد سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا میں نے نہیں سنا یہ ہے حدیث اب اس حدیث کو لے رہے ہیں وہ جو فقہا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا جز ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ ہے فصل کے واسطے بیچ میں ایک بطور ایک علامت کے ایک سائن کے ایک سورت ختم ہو گئی دوسری سورت شروع ہو گئی اس لیے اس میں بسم اللہ ہے برکت کے واسطے بھی مجھ تو ایک سورت جو ہے کیونکہ مستقل ایسا ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایک چیپٹر کی طرح سے تو اس واسطے جب کوئی نیا مضمون شروع ہوتا ہے اس پر ہیڈنگ لگائی جاتی تو سب یہ کہ یہ بسم اللہ ہے ہر سورت کے شروع میں سورت کا جز نہیں یہ تو ہے ان لوگوں کا سمجھنا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں حضرت صاف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور خلف راشدین سے سنا ہی نہیں کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہو اگر سورت کا جز ہوتا, ہوتی بسم اللہ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور نہ ان تینوں خلفاء نے یہ, یہ دلیل بنی ہماری جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورت کا جز ہے تو وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے زور سے نہیں پڑھیں گے آہستہ پڑھ رہے کوئی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف راشدین نے آہستہ پڑھا ہوگا تو اس واسطے انہوں نے نہیں سنا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بسم اللہ سورت کا جز ہی نہیں ہے اور پڑھی نہیں جائے گی متلقن اس کا یہ معنی نہیں یہ دوسرے لوگوں کا کہنا شفافے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھی بھی جائے گی اور زور سے پڑھی جائے گی یہ ہے شوافے کا کہنا ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی مصحف لکھے ہوئے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے سے پہلے اسی رائٹنگ اور اسی اسٹائل کے ساتھ لکھے ہے جس اسٹائل سے قرآن شریف لکھا جاتا تو جب قرآن شریف کے اسٹائل سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی لکھی گئی تو شاید اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے سورت کا حصہ ہے غیر قرآن کو قرآن کے اسٹائل میں نہیں لکھا جائے گا تو یہ شروع سے لے کر آج تک جو بات چلی آ رہی وہ یہی ہے کہ جس نے بھی مصحف لکھا اس میں بسم اللہ کو اور سورت کے شروع میں اسی اسٹائل کے ساتھ لکھا جس طرح قرآن شریف لکھا جا رہا ہو تو معلوم ہوا کہ سب کے نزدیک یہ بسم اللہ قرآن کا اور ہر صورت کا جز ہے جس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سورہ برات جو ہے سورہ اس کے شروع میں نہیں دکھی گئی تو اگر سورت سورتوں کا جز نہ ہوتی تو جیسے سورہ توبہ سے پہلے نہیں لکھی گئی ایسے ہر سورت سے پہلے نہیں لکھی جانی چاہیے تھی چونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی جو بھی وجہ وہ تفصیلات الگ ہیں لیکن بہرحال یہ دلیل ہے یہ ہے شفافے کا کہنا لیکن جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے یہ حدیث شفافے کے لیے دلیل نہیں بنتی ان کے خلاف دلیل بن جاتی ہے کیونکہ اس میں صاف موجود ہے کہ تنس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلاف سے انہوں نے سنا ہی نہیں ہاں یہ ہے کہ بھئی زور سے نہیں پڑی آہستہ پڑی ہوگی اس نے نہیں سنا یا پھر یہ کہ بالکل نہیں پڑی اسی لیے سکھ خانفی فی کتابوں میں جو ہے وہ یہ مسئلہ یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے بسم اللہ کا پڑھنا وہ الفاظ یہی ہیں تو اب اختیار ہے کسی کو پڑھنا ہے تو وہ آہستہ پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھے تو بھی یہ نہیں جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی غلطی ہے شافیہ ہی ہے تو اس کو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے اس کو بسم اللہ ویسے ہی پڑھنا چاہیے زور سے جو شواف کہتے ہیں وحدثنا محمد بن المهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاع عن بدا ان عمر بن الخطاب كان يجر بهاؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وقت انقطب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبم الرحمٰن الرحیم في اول قرآن ولافی خریعہ تو یہ کہ امام اوزاحی آبدا سے روایت کرتے ہیں کہ ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کلمات کو آواز سے کہا کرتے تھے اور وہ کلمات کیا ہیں الفاظ کیا ہیں سبحان کلّہ بحمد کا وہ تبارہ قسم کا وطلا جدو اس کے معنی ہوگا کہ نماز سے پہلے یہ نماز کے شروع میں اور قطع کہتے ہیں کہ انہوں یہ جو ہے قطع سے امام اوزائی یہ روایت کر رہے ہیں کہ قطع نے ان کو یہ بھی لکھ کے بھیجا تھا امام اوزائی کو کہ انس ابن مالک نے ان سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی وہاں تو تھا ماں اور یہاں خلف جو کہ میں نے وہاں بھی ترجمہ کیا تھا پیچھے نماز پڑھنا مراد ہے تو وہ حضرات جو ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تین خلفاء خلافہ یسون اب رب العالمین وہ افتتاح کرتے تھے یعنی نماز شروع کرتے تھے الحمد رب العالمین سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع رات میں یا آخر میں نہیں پڑھتے تھے تو اس میں اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ الحمد رب العالمین سے رکعت کا شروع کرنا نماز کا شروع کرنا صاف بات ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عن اس بات کو زور دے کر اور صاف کر کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ نہیں پڑی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ حد حدثنا علی ابن حضرل قال حدثنا علی ابن مصر قال حدثنا المختار ابن فل فل, فل, فل ان دوسری صنعت و سند دسنا ابو بکر بن ابھی شیبہ واللفز له قال أخبرنا علي بن مصر عن المختار عن نسيب بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبس متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر إنا شانيك ولفتر ثم قال أتدرون ما الكوسر فقلنا الله ورسوله عالم قال فإنه نار وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقال ما تدري ما أحدث بعدك آه <تصفيق> زیادہ ابن حضرفی عدیسی بین اظہر بین از فی المسجد وقال ما احدث اباد کا اچھا صاحب حضرت انسرضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف رکھتے تھے ابن حجر کی روایت میں مسجد کا لفظ بھی ہے کہ مسجد میں ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے اوپر ایک غلودگی تاریخ ہوئی جیسے جیسے آدمی ہلکا ہلکا سونے رکھتا ہے یہ ہے اخفا اقفا اقوا غنودگی آپ پر آئی پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات کی وجہ سے آپ ہسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر ایک صورت اتری ہے اور پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ان نہ آتے نہ کلکوسر فصل لیل ربی کا ان نشانے کا ورتر آگے مز... ترجمہ سے پہلے یہاں اس... اس حدیث کو لا رہے اسی واضح کہ آپ نے دیکھیے اس سورت کو جو پڑھا اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کلو امرن سی باری لمحی ابدافی بھی بسم اللہ ہر اہم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑی گئی تو وہ نامکمل اور ناقص ہوگا اس واسطے بسم اللہ پڑھی آپ نے یہ دونوں اپنے اپنے مطلب برتلا رہے ہیں بار یہاں اسی واسطے امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں بسم اللہ ہے صورت کا جوش اچھا صاحب تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت اتری پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے اس لیے کہ اس میں القوسر کا ذکر ہم نے آپ کو القوسر دی ہے تو آپ نے پوچھا جانتے ہو قوسر کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب از نے وعدہ کیا ہے اس پر تو بہت خیر ہوگی یعنی وہ جو ہے نہر جو ہے وہ ایک محض نہر ہی نہیں ہے بلکہ اچھائیاں بھلائیاں خیر وہ بڑی کثرت کے ساتھ اس نہر کے اوپر ہے اسی واسطے اس کا نام الکوثر ہے کیونکہ الکوثر جو ہے اس کا ڈکشنری میں اگر مانا جا کر دے کہ اس کا ترجمہ خیر کثیر ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہیں سے حدیث سے لیے گیا ہوں یہ مانا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی حوض ہے یہاں حوض کا لفظ ہے اور پیچھے نہر کا لفظ ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حوض کی شکل یہ نہیں ہے کہ جتنا پانی ہے بس ہے سو ہے اب نہ اس میں نکلنے کا راستہ اور نہ دوسرے پانی کے آنے کا راستہ بلکہ اس کا تعلق نہر سے ہے تو نہر سے جب پانی آ رہا اور دوسری طرف سے نکل رہا اور بیچ میں ایک حوض کی شکل ہو جیسے ریزرویئر بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کا پانی بڑا صاف ستھرا رہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حوض حوض کوسر جو ہے وہ اس میں اس صورت یہی ہے کہ نہر آ رہی ہے اور ایک جگہ حوض کی شکل بن گئی پھر پانی اس کا آگے جا رہا ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے نہر کے لفظ بھی فرمایا اور حوض بھی اور فرمایا وہ ایک حوض ہے کہ میری امت قیامت کے دن اس پر آئے گی یعنی حوض کوثر پہ اور جس کے برتن جو ہیں اس حوض کو پہ ستاروں کی تعداد کے مطابق بکثرت اس کا مطلب کیا ہوا آنے والوں کے واسطے برتن ہیں تو ستارے کون کاؤنٹ کرے گا کتنے ستارے آسمان میں ہیں برتن جتنے ہوں گے تو حوض کتنی بڑی ہوگی اور پھر ظاہر ہے کہ امت کے واسطے برتن ہیں تو امت کے کتنے افراد وہاں پہنچیں گے تو بہت پریوقت رجلہ آپ ان میں سے ایک آدمی کو وہاں سے ہٹایا جائے گا یہی وہی کھینچا جائے گا یہاں پہ لب میں نے جیسے وہاں کہا تھا خال جنی وہی روٹ پڑ رہا ہے یوختل جس کو مطلب یہ کھینچ کر وہاں سے لے جایا جائے, جائے گا ایک آدمی کو ایک ان میں سے میں کہوں گا پروردگار یہ تو میری امت کا آدمی ہے مطلب یہ اس کو یہاں سے ہٹا کیوں ہٹایا جا رہا کیوں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے کہا جائے گا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا ہے تو اس واسطے ان کی وہ وہ حرکتیں رہی ہیں یہ اس واسطے ان کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے یہ آپ نے حدیث بیان فرمائی تو یہاں تو اس کو اسی واسطے لائیں کہ بسم اللہ کی بحث چل رہی ہے حد سنا ظہیر اپن حرف کال حد سنا آففان حمام قال حدثنا سنا حد محمد جادہ کالحدنی ابن واقع ابن وائل ونا حدس میں حدسنا محمد ابن جہاد کالحدنا محمد بن جہاد کال حدسنی عبد الجبار ابن وائل ان القامہ ابن وا اماؤ العلحم انا حدی وائل ابن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بصوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الصوب ثم رفعه ثم كبر فركع ثم فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه فلما سجد سجد بين كفه صاحب ابن حجر تو روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جب آپ نماز میں داخل ہوئے یعنی نماز شروع کی تو آپ نے تکبیر کہی پھر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی تو ہمام جو راوی ہیں اس حدیث کے انہوں نے اس کی اس کا ترکیب بتلائی کہ حیا ازن ہی مقابل کے معنی میں یہ دونوں کان کے مقابل میں آپ نے اس طرح سے ہاتھ اٹھائے تھے یہ ہمام نے یہ یعنی حالانکہ ہمام بہت نیچے راوی ہیں یہ تو زہر استاذ امام مسلم کے امام مسلم کے استاذ ہوئے افان عفان کے استاذ ہوئے ہمام تو اس لیے میں نے کہا بہت نیچے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ آ, کوئی بھی محدث اپنے گھر سے نہیں کوئی آ, بات اضافہ کرتا حدیث میں یا اپنی رائے سے اس نے اپنے استاذ سے یہی سنا ہوگا کہ اس نے بھی ہاتھ سے اشارہ کر کے اسی طرح بتایا ہوگا تب محدسین اس کو نقل کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ الفاظ ہی نقل نہیں ہوتے حدیث میں اگر کچھ اشارات ہوتے ہیں تو محدثین ان کو بھی برابر نقل کرتے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے تکبیر کہہ کر کے اور ہاتھ اٹھائے تھے تکبیر کہی پھر آپ نے کیا ہوا اپنی چادر لپیٹ لی تو معلوم ہوا کہ ہاتھ نکال کر کے اور ہاتھ اوپر تک اٹھائے تھے پھر آپ نے چادر اپنی لپیٹ لی بدن پہ سما ودا یا داہل یمنا ارلی پھر آپ نے دانا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا ترکیب ہاتھ باندھنے کی یہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھ چاہے دائیں ہاتھ با... بلکہ یہ کہ جو ثابت ہے وہ دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے اور اس میں امام مس... نووی جو حدیث لار... امام نووی اس شرح میں اس حدیث کے جو لا ہیں وہ یہ ہے کہ سینے سے نیچے کا لفظ بھی ہے تو تحت صدری یہ, یہ بھی ایک حدیث ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ سینے سے نیچے لانے کے مطلب کیا ہوا تو سینے کے اوپر تو نہیں آنا چاہیے یا یہ تو یہ ہوا یا یہ ہوگا تو شبافے کا مطلب جو ہے وہ سینے سے نیچے کا مطلب یہ ہوگا اور اسی طرح حنفیہ جو ہیں بالکل ناف کے اوپر لیتے ہیں اب اس کا یہ مانا تو نہیں ہے جو سینے کے اوپر رکھنے کا وہ عورتوں کے واسطے ہے اس کی وجہ صرف محض ستر جو ہے کیونکہ عورتوں میں ستر کی زیادہ رعایت ہے اس واسطے سینے پر ہاتھ رکھنا اگر وہ سینے کے نیچے رکھیں گے تو ان کا سینہ جو ہے وہ اس کا ابھار سامنے آئے گا جو غلط ہے اس واسطے ان کو سینے پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا لیکن مردوں کا جو ثابت ہے وہ سینے سے نیچے اچھا صاحب فلم ائیر کا پھر جب آپ نے رکو کا ارادہ فرمایا تو اپنے ہاتھوں کو ان چادر سے نکالا پھر ان کو اٹھایا پھر تکبیر کہی پھر رکو فرمایا تو معلوم ہوا کہ تکبیر پہلے کہے یہ تکبیر کہتا و رکو میں جائے یعنی کہ پہلے رکو میں پہنچ جائے پھر اللہ اکبر کہ فلم قال سمی اللہ علیہ حامدہ آپ نے کہا سمی اللہ علیہ حمیدہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر سجدہ کیا آپ نے تو سجدہ کیا دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تو یہ نہیں ہے کہ صاحب بازروں کو دیکھا کہ بالکل یوں ایسے آگے ہاتھ نکال دیتے باز ہیں بالکل ایسے کبر کے سامنے ہاتھ رکھے میں سجدہ کر رہے ہیں سجدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے دونوں ہتیلیاں رکھ کر زمین پر ٹھیک بالکل اس کے بیچ میں جو ہے وہ انسان کا چہرہ آنا چاہیے اور اسی لیے فقا کہتے ہیں کہ جیسے تکبیر کہنے میں کانوں کی لو کے سامنے انگوٹھے آئیں اسی طرح سے سجدہ کرنے میں بھی یہ ہو کانوں کی لو جو ہے وہ ہاتھوں کے انگوٹھوں کے سامنے آ جائیں یہ ہے مطلب بینا کفئی کا اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ آپ چادر لپیٹ رہے اور نکال رہے اس میں سے ہاتھ تو یہ عمل جو ہے یہ آپ کر رہے تھے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر عمل بہت کم درجے کا ہو بہت ہی جس سے عمل قلیل اس سے نماز نہیں ٹوٹتی عمل کثیر جو ہے زیادہ عمل ہو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ تو سب فوکا مانتے ہیں لیکن عمل کثیر کس کو کہتے ہیں عمل قلیل کس کو کہتے ہیں اس میں فرق ہے تو ہر افیہ اس معاملے میں زیادہ سنسٹیو ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ نماز ہے ہی دراصل سکون کا نام حرکت کا نام نہیں ہے اس واسطے یہ جو چیز سکون سے م... م... کے زمرے میں آئے گی ہم اس کو لیتے جائیں گے اور جو چیز غیر معمولی حرکت کے زمرے میں آئے گی ہم اس کو چھوڑیں گے یہ ہے ان کا اصول اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ تھامل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں یعنی بعض فقا نے یہ کا, کہ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا اگر اس کو دیکھے اس عمل کو کرتے ہوئے کسی کو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اسی واسے سے مثال کے طور پر نماز پڑھتے پڑھتے اور جناب بہت اپنے دونوں ہاتھوں کو جلانے لگے یہ ہو گئے کون سمجھے گا کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہے تھے دیکھنے والا تو کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے جس کے کرتے وقت میں دیکھنے والا کوئی دیکھ کر یہ نہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو عمل کثیر کہتے ہیں تو اس لیے عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی اب جو لوگ یہ کہ صاحب باقاعدہ جو ان حدیثوں کو لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت حضرات حسنین رضی اللہ عمیں سے دونوں یا ایک آئے اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ان کو اٹھا لیا یہ وغیرہ وغیرہ اور اسی واسطے آج تک بعض لوگ چھوٹے چھوٹے گود کے بچوں کو بھی مسجد میں ضرور لے کے آئیں اپنے اپنی جاب پہ تو نہیں لے کے جائیں گے مسجد میں ضرور لائیں گے ان بچوں کو ایسا شوق بھائی وہ ایک تو یہ کس زمانے کے واقعات ہیں کس کو پتہ ہے تمام مسائل جو ہیں ایک دم تو نہیں اتر گئے آخر شروع کے اندر تو السلام علیکم و علیکم السلام بھی ہو جایا کرتا تا نماز میں آج کریں گے اس کو کہ حادیث میں نہیں ہے یہ صرف کہ حضرت ابن مسعد رضی اللہ عنہ ہیں وہ جب واپس آئے ہیں ہجرت کر کے کہاں سے حبشہ سے مدینہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ جس وقت وہ مکہ چھوڑ کے گئے تھے اس وقت تو سلام علیکم وعلیکم السلام ہو جایا کرتی نماز میں اب یہاں جب پہنچے تو انہوں نے اس اس اس علم کے مطابق یہاں بھی انہوں نے سب کو السلام علیکم کہہ دیا وہ یہاں مسئلہ دوسرا ہو چکا تھا ایک نے بھی جواب نہیں دی وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی میں اس میں سلام کر رہا ہوں کوئی جواب نہیں دے رہا آخر بعد میں جب سلام پور نماز پوری کی گئی تب ان کو بتایا گیا کہ پریشان نہ ہو اب طریقہ نماز میں یہ ہو گیا کہ کلام نہیں ہو سکتا دیکھیے ادھر ادھر دیکھنے پہلے ہوا جایا کرتا تب تو نہیں دیکھنے کی ہے اس وقت سے سارے جو ہیں جہاں حدیث کہیں سے ملی اور فوراً اس کی تحقیق کے بغیر کہ بھئی یہ آخر فکار جو ہے گھاس تھوڑی کھاتے تھے انہوں نے جو مسائل ان کی, ان کا بحث ان کی جو فیل ہے وہ یہی ہے کہ مسائل حدیثوں میں غور کر کے اور یہ کوشش کرنا کہ شریعت کا مسئلہ آخر ہے کیا وہ یہی تو ان کے بحث ہے کوئی اپنے گھر سے تھوڑی کہتے ہیں اس واسطے یہ غلط ہے کہ اب اتنا عمل کیا جائے کہ بچوں کو بھی گود میں لے کے نماز پڑھیں جو جو ایسا کرتے ہیں وہ بجانے اور ان کا اللہ جانے لیکن اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے صاف بات یہ اچھا جی تو السلام ہے یعنی اس معنی کر کے تم کہتے ہو السلام و سلام اللہ پر تو سلام تو اللہ ہے. یعنی اس لحاظ سے کہ السلام خود اللہ کا ایک نام ہے واللہ لذی لائلہ اللہ اللہ الملیک القدوس السلام الم اللہ کا نام السلام ہے اس لیے تمہارا جو ہے السلام عالی اللہ کہنا یہ تو عجیب بات ہوگی تو اس لیے آپ نے اس کے بعد یہ فرمایا پھر یہ کہ اس کے سلام کے معنی کے بھی لحاظ سے دیکھا جائے کہ سلام کے معنی جو ہیں وہ امن کے نجات کے شانتی کے پیس کے تم کہ السلام علی اللہ اس کا مطلب کیا ہوا اللہ پر نجات ہو اللہ کو سلامتی ملے اللہ کو پیس ملے یہ تو کچھ عجیب سی بات ہوگی اس واسطے اپ نے فرمایا کہ بھئی یہ اس طرح نہ ہو تو پھر اپ نے سکھایا التحیات للہ و الصلاوات و الطیبات السلام علیک ایو نبی و رحمت اللہ و برکات و السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اللہ واشد عن محمد عبدال رسول یہ آپ نے سکھلا ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے ترجمہ اس کا یہ ہے التحیات کے معنی یہ ہیں کہ سارے آداب اور ریسپیکٹ جو بھی ہیں سب اللہ کے لیے تحیہم کی جمع تحیات تو لوگ مختلف طریقوں پر اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے اس کے معنی یہ ہو ہوگئے کہ تمام قسم کی تعظیم و تقریب اور, اور ریسپیکٹ وہ اللہ کے لیے ہے وہ فلاباتو رحمتیں یہ بھی اللہ ہی کے لیے مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی مہربانیاں ہیں اور وقت یہ اچھائیوں کے معنی میں ہوگا ساری اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہیں السلام علیکم اونبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور اللہ کے رحمت اور اس کی برکتیں السلام علیہ ولا عباد اللہ الصالحین ہم سب پہ بھی اللہ کا سلام و سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر تو آپ نے فرمایا جب یہ بات کہی جائے کہ وعلا عباد اللہ الصالحین جب یہ کہتا ہے کوئی نماز پڑھنے میں نماز پڑھنے والا تو آسمان اور زمین, زمین میں اللہ کا جو بھی کوئی نیک بندہ ہوتا ہے یہ سلام اس کو پہنچ جاتا ہے دیکھا اللہ نے کیا انتظام کیا ہوا ہے ادھر تو ایک نمازی کہرا السلام علین والا عباد اللہ الصالحین اور ادھر اس کے بعد انتظام یہ ہے کہ جب عباد اللہ الصالحین کا اللہ کے تمام نیک بندے تو آسمان اور زمین میں جتنے بھی اللہ کی کہ بندے اور مخلوق ہے فرشتے ہوں یا اور ہوں ان سب کو وہ سلام پہنچ جاتا ہے تخیر میر المسلہ ارشد اللہ ارشد اللہ محمد ربدو رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ اس کو کہتے ہیں تشاہد اب تحیات بھی کہہ لیتے ہیں تشاہود تو اس لیے کہتے ہیں کہ شہادت کا لفظ اس میں ہے اور تحیات اس لیے کہ تحیات سے ہی یہ شروع ہوا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے اس میں فقحا یہ ضرور کہتے ہیں کہ دعا جو مانگی جائے خالی دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ دنیا یہ تو آخرت ہی کے لیے ہو یا دنیا اور آخرت کی اچھائیوں کے واسطے ہو اس لیے تہیات کے بعد دعائیں مانگنے بیٹھ جائے اللہ مجھے بچے دے دے اللہ میرا بزنس ٹھیک کر دے میرا قرضہ اتار دے یہ ساری دنیا کی دعائیں کی ضرورتیں یہ نماز کے اندر نہ ہو ہاں جو تو آخرتی سے متعلق یا پھر آخرت اور دنیا دونوں کے اچھائیوں جیسے اللہ عمین ان... ظلم تنفسی ظلم کثیر ولا یا فرضب علاقر علی مقفرت اور ہم نین قطل غفور الرحیم یہ خالی آخرت سے متعلق ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے یا پھر ابناف دنیا حسنت و فلاقل حسنۃ وقن عذابنار دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے تو جو بھی دل چاہے وہ دعا مانگ سکتا ہے تشاہود کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تشاہد جو ہے یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے کیا ہے اس کا درجہ تو کیونکہ دو نماز میں چار رکعت والی نماز میں یا تین رکعت والی نماز میں دو ہوتے ہیں تشاہد قاعدے بھی دو ہوں گے تو تشاہد بھی دو ہوں گے ایک پہلا تشاہد دوسری رکعت میں اور ایک تیسرا جو ہوگا کو یہ کہ تیسری یا چوتھی دوسرا جو ہوگا وہ تیسری یا چوتھی رکعت میں ہوگا تو اب یہ کہ یہ تشاہد جو ہیں یہ ان کا درجہ کیا ہے فقہ کے لحاظ سے تو جہاں تک امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ پہلا تشاہد جو ہے وہ تو ہے سنت اور آخیر تشاہد جو ہے وہ ہے واجب یہ تو امام شافعی کا کہنا ہے اور امام ابو امام احمد کا کہنا ہے کہ بالکل انہوں نے کہا کہ پہلا واجب ہے اور دوسرا تشاہد جو ہے وہ فرض ہے فرض اور واجب کا فرق یہ معلوم ہوگا کہ واجب کے چھوٹنے سے سجد صاحب ہوتا ہے اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی تو یہ پہلے کو وہ واجب کہتے ہیں اور دوسرے کو فرض کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور جمہور محدثین جو ہیں وہ دونوں کو واجب کہتے ہیں کہ دونوں واجب ہیں بیٹھنا قاعدہ الگ چیز ہے بیٹھنا لیکن اس میں تشہد پڑنا جو ہے للہ اس کا درجہ کیا ہے تو امام ونیفہ اور محدود امام مالک اور محدسین ان, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں واجب ہیں بعض لوگوں نے جو فقہ کتابوں کے اندر امام ونیفا کو سنت کا لکھا ہے وہ سنت مراد سنت موقع دائیں جو واجب کے درجے میں ہے جس کے چھوٹنے سے سجدہ سہب ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص اتحیات نہ پڑھے تو اس کو سجدہ سہوب کرنا پڑے گا یہ مسئلے متعلق ہو گئے اتحیات آگ حدیثیں جو آ رہی اس میں وہ الفاظ صنعت کا فرق ہے الفاظ یہی ہے آگے حد دسنا ابو بکر ہاں ایک مسئلہ اور ہے اور وہ یہ حدیثیں آگے آ رہی ہیں چلیے پہلے پڑھ لوں پہ میں اس کے بعد بتاؤں گا حدثنا دسنا ابو بکر ابن نوبی سعید کال حد ابو نعیم قال حدثنا دسنا سعیف اب سلیمان کال سمیت مجاہدین یقول عبد اللہ ابن الصیرہ قال سمیت ابن مسعود نقور المنی رسول اللہ صلی السلام تشاہد کفی بینک کماسور من القرآن وقت اللہ کہ میں نے ابن مسعد سے فرماتے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہد سکھلایا میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا تو اس طرح سے جیسے ہوتا نا ہاتھ لے لیا دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ اور آپ نے مجھے تشاہد سکھلایا جس طرح قرآن کی صورت آپ مجھے سکھلاتے یعنی اسی اہتمام کے ساتھ جیسے قرآن پاک کی صورتیں جب نازل ہوتی تھیں یا آیتیں نازل ہوتی تھیں جس اہتمام کے ساتھ آپ وہ آیتیں اور یہ صورتیں آپ سکھلاتے تھے اور یاد کراتے تھے اسی طرح سے مجھے تشاہد یاد کرایا اور پھر ابن مسعود نے جو تشاود گزر چکا ہے وہ تشاود سنایا کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تو یہ آپ کو سکھلایا وہ تشاود ہے اور اس کی اہمیت اس سے ہوئی کہ قرآن پاک کی صورتوں کے طریقے پر اس کو یاد کرایا تو عام مدرسوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی صورتیں اور اسی طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس میں تحیات وغیرہ اسی لیے اسی طرح یاد کراتے ہیں کیونکہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے صحابہ کو تعلیم دی حدثنا سنا بن السعد سعید حدثنا چاہیے حد قطعبت بن قطع قال حدثنا لئیس دوسری سنعت و دو محمد بن الرحم ابن المہاجر قال حدثنا ليس عن ابي عن عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سوره من القران فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا محمد رسول اللہ وفی روایت ابن کما یہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشاہد اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی ایک سورت سکھ, کوئی سورت سکھلاتے آگے ابن رومو کی روایت میں جیسے آپ قرآن ہم کو سکھلاتے تھے تو فرماتے تھے کہ کیا تھے وہ تحیات التحیات المبارکات وسلوات الطیبات اللہ باقی وہی ہے بس اتنا فرق ہے وہاں تو تبن مسعود کی روایت میں تھا اتحیات وسلوات و طیبات والسلام السلام علیکم اور ابن عباس کی روایت میں التحیات المبارکات و الطیبات اس لیے اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ دو طرح کی روایتیں ہیں تو ان میں فرق ہو رہا ہے تھوڑا سا لفظ کے فرق اسی واسطے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے اس کے مطابق اطحیات یہ والا افضل ہے کیونکہ اس میں المبارکات کے اضافہ ہے تو اس واسطے وہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور ویسے بھی قرآن شریف کے اندر الفاظ جو ہیں یہ اس سے بھی میل کھاتا ہے من تم مبارکتا دلّہ تو تنیا کے ساتھ چونکہ مبارکہ کی ایک صفت بیان کر دی برکت والی تو یہاں بھی اس تحیات میں چونکہ المبارکہ تو ہے اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے جہاں تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی جو ہے وہ خود انہوں نے مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے تحیات پڑھائی اتحیات المبارکات الحیات اطحیات المبارکات وسلوات الزاکیات اللہ السلام علیکم یو نبی اس میں یہ ہے تو وہ امام مالک کے نزدیک نزدیک ہے افضل ہے وہ کہتے ہیں کہ ازت عمر نے جن الفاظ کے ساتھ ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کی موجودگی میں پڑھا تو سب کا سن لینا سب کا متفق ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کے نزدیک یہی افضل تھا تو انفیہ کے نزدیک جو ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ عنما کی انہوں کی جو روایت کے مطابق جو میں ہم نے پڑھی تھی اتحیات اللّہ وصلہ والطیبات وہ اس کو افضل کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صنعت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے حدیث کی کتابوں میں زیادہ مضبوط صنعتوں کے ساتھ یہ تحیات آئیے لہٰذا افضل یہ ہے تو جائز تو سب ہوں گے فضیلت کا اختلاف ہے حدثنا سعید ابن منصور و قطعبت ابن سعید و ابو کامل الجحدری و محمد ابن عبد الملک العموی و کامل قالو حدثنا ابو معوان اعوان ان قداد بن جبیر جبیر حطان ابن عبد اللہ الرقاشی قال صليت مع أبي موسى العشعري صلاة فلما كان عند القادة قال رجل من القوم وقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبي موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا هطان قلتها قال, قال ما قلتها ولقد قلتها رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال ابو موسى ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبينا لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم فا قال غير ویدا عليهم غیر المقوب فقولوا القول فیضا الله و كبر فکبر ورکا فیمام یرکا قبل و ارف و قبلكم فقال رسول اللہ صلی اللہ علام فطیل کا بتل کا فقولوا قسم ربنا لك فقول اللہ الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القادة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات والصلاوات لله السلام عليك ائنبی و رحمۃ اللہ وبرکات وسلام عباد اللہ علیہ ارشد اللہ, اللہ و محمد الحمدََََََََََ رسول حتان ابن عبد اللہ ركاشى سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موس آشرى رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ایک نماز تو ہم قادے کے قریب تھے کہ ایک لوگوں میں سے کسی نے ایک بات یہ کہی کہ نماز جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے بھلائی اور زکوٰۃ بھلائی اور صفائی اور ستھرائی کے ساتھ یہ مطلب یہ کہ اس کے مقصد کیا ہے نماز کا نماز کا مقصد ہے بھلائی حاصل ہونا اور نفس کا کی صفائی ستھرائی یہ نماز کا مقصد ہے تو یہ کسی نے کہا آواز وکان میں آ گئی ان کی تو حضرت ابو موسا نے جب نماز پوری کر لی اور سلام پھیر لیا تو وہ انہوں نے رخ موڑ کر کے اور کہا کہ تم میں سے یہ بات کس نے کون تھا کہنے والا تو جو نماز پڑھنے والے جماعت تھی وہ سب خاموش ہو گئی ایک بھی نہیں بولا تو پھر عضرت ابو موسری نے کہا کہ تم میں سے کون آدمی تھا کہ جس نے یہ لفظ کہے لوگ پھر بھی خاموش رہے تبو موسا نے ہتان جو رابی ہیں ان کا نام لے کر کہا ہے احتان شاید تم نے کہا ہوگا یہ اتان نے کہا میں نے نہیں کہا تھا مگر مجھے میں تو ڈر گیا کہ باب مجھے ڈانٹیں گے تو پھر اس کے بعد ایک شخص جو اس نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا اور میری نیت خیر کے سوا اور کسی بات کی نہیں تھی مطلب یہ کہ میں اچھائی کے عراج سے ایک بات کہی تھی تو ابو موسا اعشری نے رضی اللہ عنہ فرمایا تم نہیں جانتے کہ تم نماز میں کیسے یہ بات کہو یہ شخص نے یہ بات جو ہے نماز کے اندر کہی تھی کہ افقرتی صلاح تو بالبر وزکا تو ایک اچھی بات کہی مگر یہ کہ نماز کے بھی اندر کہی اس لیے ابو موسا اعشریع نے یہ سن لیا ہوگا کہیں کہ اس کی آواز اس طرح ہوگی کہ وہاں تک پہنچ گئی تو وہ نے اس پر وہ کہا تم نہیں جانتے کیسے تم کو کہنا ہے نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک دفعہ خطبہ دیا اور ہمارے لیے جو نماز سنتیں ہیں وہ بتلائیں اور ہم کو نماز کی بھی تعلیم دی اس لیے آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے خاص اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نمازوں کے اندر سفوں کو سیدھا رکھنے کا آپ بار بار فرماتے تھے کہ پیر تمہارے ایک لائن میں آنے چاہیے مونڈے جو ہیں مونڈے سے مونڈا ملاوا ہونا چاہیے آگے پیچھے نہ ہو اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی رہیں گی تو تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں آپ فرماتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں تو وہ یہاں تک کرتے تھے کیونکہ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی جماعت بڑی ہونے لگی تھی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایک آدمی باقاعدہ مقرر کر دیا تھا اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پیچھے کی صفوں میں گھوم پھر کے دیکھے صفیں برابر ہو گئی نہیں ہو گئی جب صفیں برابر ہو جاتی تھیں کبھی کبھی حضرت عمر خود راؤنڈ کرتے تھے صفوں کے بیچ میں اور دیکھتے تھے کہ کس کون آگے پیچھے ہو رہا تو اپنا کوڑا ہاتھ, ہاتھ میں لیے رکھتے تھے اور لگاتے تھے اس کے پیچھے کو کوئی, تو, تو پیچھے کیوں ہے اور تو آگے کیوں ہے اتنا اہتمام عنہ کرتے تھے جب معلوم ہوتا کہ ہاں سفر ٹھیک ہو گئی تب وہ نماز شروع کراتے تھے تو سفروں کو سیدھا کرنے کا بڑا اہتمام رہا ہے فاکیم و اپنی سفروں کو سیدھا کرو سم مالا یام پھر تم میں سے کوئی ایک آدمی نماز پڑھا ہے سم مل امو کو سے اگر یوں مان لیا جائے کہ نماز پڑھا نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کا سیدھا ہونا میں نے دونوں باتیں جو بتائیں ایک تو یہ حدیث آگئی گئی سم ملوں پھر نماز پڑھائے تو معلوم ہوا کہ صفیں پہلے سیدھی ہو جانی چاہیے اور نماز جو ہے وہ امام اس کے بعد نماز شروع کرے یہ تو یہ بات ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ صاحب حیال, پر یا حیال پر یا قطقام دل صلاح پہ یہ حیال فلاح پہ یہ قتقام اداصطلاح پہ کھڑے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک کتابوں کے مطالعہ کرنے سے کہ وہ انتہا ہے ابتدا نہیں ہے جن لوگوں نے اس کو ابتدا سمجھا ہے وہ غلط ہے انتہا ہے اس کے مطلب یہ کہ بھائی یہاں تک تو کھڑے ہو جاؤ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ صاحب اس وقت بھی بیٹھے ہو جبکہ حیال حیال یا حیال الفلاح اور ختقام اداصطلاح کہا جا رہا ہے اسی واسطے بعض فقا کے نزدیک حیالصصلاح پہ کھڑے ہو جائیں اور بعض کے نزدیک جو ہے حیال الاصلاح پہ اور بعض کے نزدیک افقامت تک تو مطلب وہ انتہا ہے حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجر شریفہ سے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے تو جن جن کے سامنے سے آپ گزرتے جاتے تھے اور لوگ اٹھتے جاتے تھے بعد میں آتا ہے کہ جس جس کی نظر پڑتی جاتی تھی وہ اٹھتا جاتا تھا تو یہ تو عجیب بات ہے کہ امام مسلح پر پہنچ جائے اور لوگ بیٹھے رہ جائیں یہ تو بڑا عجیب سے لگے گا اس واسطے سفیں پہلے سیدھی ہونی چاہیے اگر عمر رضی اللہ عنہ اس کے پہلے سیدھی کراتے تھے سفیں جب جا کر کے نماز شروع ہوتی تھی اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قامت بھی اس کے بعد ہی کہی جاتی ہوگی تو ایک تو یوگا کے سفے سیدھی کرو اور پھر تم میں سے کوئی ایک آدمی امامت کرے فیضاقبر فقبر <فَكَبِّرُوا> جب ایمان تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ کہے غیر المخوب عالم وباء تو تم بھی تم کہو آمین تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ لوگوں کو اگر قرآن شریف اپنا پڑھنا ہوتا تو جس وقت مقتدی سورہ فاتحہ خود پڑھا اس وقت وہ آمین کہے گا تھوڑے گی کہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو گیا جب امام صاحب اپنی قرعت پوری کریں گے جب آمین کہے گا اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے ورنہ آپ یہ ضرور فرماتے کہ جب وہ قرأت کرے تم بھی اپنی قرأت کر لو تو یہ نہیں بلکہ فقول و آمین جب جب وہ کہے ولاب بالین تم آمین کہو اس وقت یوجب اللہ اللہ تمہارے اس آمین کہنے کا جواب دیں گے دیتے ہیں تو آمین کا ہے کہ مطلب کیا اس دعا میں اے اللہ ہم بھی شریک ہیں یہ مانا ہوا ہے تو اللہ اس کو اس کا جواب دیتے ورکا فکبر ورک اور جب وہ تکبیر کا امام اور رکو کرے تم بھی تکبیر کہو اور رکو کرو کیونکہ امام تم سے پہلے رکو کرے اور تم سے کرے گا اور تم سے پہلے ہی وہ اٹھے گا بھی مطلب یہ نہ ہو کہ تم پہلے پہنچ جاؤ پہلے اٹھ جاؤ رکو میں جانا بھی امام کا پہلے ہے اور اٹھنا بھی پہلے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا فتیل کا بتل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے پہلے گیا تھا وہ ویسے ہی پہلے اٹھ گیا تم جیسے بعد میں جاؤ گے اسی طرح بعد میں اٹھ کے گے یہ ہے فتیل کا پتیل کا تو دونوں کے مقدار رکو کی برابر ہو گئی اگر مختدی پہلے اٹھ گیا رکو میں گیا تو امام کے بعد وہ اٹھ گیا پہلے اس کا مطلب تو ایک کے برابر نہیں ہوا دونوں کا رکو تو پہلے امام رکو میں جائے اور بعد میں مختدی جائے پہلے رکو سے امام اٹھے تب مقتدی اٹھے یہ مطلب اور جب کہ سمی اللہ علیہ حامدہ تو کہو تم رب اللہ عمر ابنا لکلحن اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی جو میں پہلے ایک بتا چکا تھا کہ مقتدی کو جو ہے سمیع اللہ علیہ حامدہ نہیں کہنا یہ ہنفیہ کا مسلک ہے شباب سے کہتے ہیں اور دوسرا اما کہ مختدیف سمی اللہ علیہ منحمیدہ بھی کہے گا ربن علامد بھی کہے گا یہاں سے ایک بات یہ مال... وہ... نہیں میں نے غلط کہا منفرد کے بارے میں منفرد جو ہے اکیلا نماز پڑھنے والا وہ سمی اللہ علم الحمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لحمد بھی کہے گا یہ امام شافی اور دوسرا اما کا کہنا مختدی میں تو سب کہتے ہیں اس کو ربن الک الحمد کہنا یا اللہ ربنا رکرحمد کہنا ہنفیہ کے نزدیک منفرد جو ہے وہ صرف سمی اللہ علی من الحمیدہ کہے گا جیسے امام سمی اللہ علی من منحمیدہ کہتا یہ اس سے یہ بات خود معلوم ہوئی کہ مختدی جو ہے وہ منفر الحمد کلحمد ربنا ابنا الحمد اس پر میں یہ رض کر رہا تھا کہ اور امہ شفاف مالک حمبلی حنبل، سب یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے تینوں اماں کہ امام سمیع اللہ علیہ حمیدہ تو کہی گا ربنا لقل حمد بھی اس کو کہنا ہے مقتدی جو ہیں وہ صرف رب ن القل حمد کہیں گے دیکھو صاحب یہاں مقتدیوں کو حکم ہے رب نعل حمد کہنے کا لیکن جہاں تک منفرید کا تعلق ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی سبھی کہتے ہیں اس کو دونوں کہنا ہے سمیع اللہ علومن حامدہ بھی کہنا ہے رب اور ربن الحمد بھی کہنا ہے تو جہاں تک مختدی کا تعلق ہے اور منفرد کا اکیلے نماز پڑھنے والے اس میں تو کسی کو اشکا نہیں چاروں ائمہ ایک اس بات پر متفق ہو گئے جہاں تک امام کا مسئلہ ہے امام کے سلسلے میں حنفیہ تینوں ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امام کو سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے ربنا رق الحمد اس کو نہیں کہنا ہے یہ ہرافیہ کہتے ہیں بھائی کہاں سے کہتے ہو ایک تو دلیل ہے یہ کہ حدیث میں جو بات آئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور اسی سے دلیل بھی نکلے گی وہ حدیث یہی ہے کہ جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب امام کہے سمی اللہ من حمدہ تو تم کہو ربنا علم اگر امام کو بھی سمی اللہ علیہ منحمیدہ کے ساتھ ربنا کلحمد کہنا ہوتا تو آپ یوں ہی فرماتے کہ جب امام سمی اللہ علیہ ربنا ربن علم کہ تم, تم ربن علم کہو لیکن جب امام کے تعلق سے آپ فرمائے نہیں رہے ربنا علک الحمد کہنا تو پھر ہم کہاں سے اس کو اس کے, اس کے ساتھ لگائیں گے دوسرے اس کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے کہ جب مختدی کو کہا کہ تم ربنہ بنا کل حمد کہو اس کے معا... او... او... سمی اللہ علیہ حمیدہ مت کہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو سمی اللہ من حمیدہ کہنا ربن علحمد نہیں کہنا تو منفرد جو ہے چونکہ وہ منفرد کا سمجھ رہے نہیں آپ منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے اکیلے نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ایک لحاظ سے وہ خود اپنا امام ہے اور ایک لحاظ سے خود ہی وہ اپنا مختدی بھی ہے اس لیے وہاں سے دونوں چیزیں جمع ہو گئی سمی اللہ علیہ حمیدہ کہنا بھی ربنہ علیہ کرم کہنا بھی لیکن جب سورتن سیرتن حقیقتاً جب کوئی جماعت ہو رہی ہو تو وہاں دو طرح کے ہیں ایک امام ہے جو مختدی نہیں ایک مختدی ہے جو امام نہیں لہذا جب اس میں بتا دیا گیا کہ مختدی کے ذمہ صرف رب بنا لے کر ہم کہنا ہے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کی ذمہ ربنا رب لے کر حمد کہنا ہے یہ ہے حنفیہ کا کہنا تو بظاہر جہاں تک ایک سینس کی بات ہے وہ تو حقیقتاًفیہ کی بات جاندار لگ رہی ہے یہاں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ صاحب رکو میں جا کر کہتے ہیں رب اللہ اکبر رکو سے پورے اٹھ کے کہتے ہیں سبھی ہی اللہ علیہ ہو اسی طرح سے سجدے میں پہنچ کر کے کہ اللہ اکبر یہاں یہ بات نہیں ہے یہاں اس حدیث سے بات سمجھا رہی فکبروجو تقبیر کہو اور سجدہ کرو بلا شبہ بعض حدیثوں میں اس کا الٹا بھی ہے الفاظ کی ترتیب اسی لیے فقہ نے جو بات نکالی وہ یہ کہ بھائی جب حرکت اس رکن کے ادا کرنے کے لیے شروع ہو اسی کے ساتھ تکبیر بھی شروع ہو جائے مثلا جس وقت کوئی آدمی قوما سے سجدے کی طرف جا رہا ہے تو جاتے کے ساتھ ہی اللہ, اللہ اکبر کہے یہ نہ ہو کہ کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے یہ سجدے میں پہنچنے کے بعد کہہ رہا ہے اس حرکت کے دوران اس کو تکبیر کہنی چاہیے فقبر جدو فین المام یش جد و قبل کم تو امام نے تم سے پہلے ہی سجدہ کیا تم سے پہلے ہی وہ سر اٹھائے گا فقال رسول اللہ ولاح وسلم فطیل کبی طل نے فرمایا یہ برابر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جتنا سجدے کی لمبائی تمہاری ہوئی اتنی اس کی ہوئی جتنی اس کی ہوئی اتنی تمہاری ہوئی اور تم سے پہلے سجدے میں گیا تم سے پہلے اس نے وہ اٹھا لیا تم اس کے بعد گئے سجدے میں اور اس کے بعد اٹھو گے سجدے میں اس طرح سے دونوں کا سجدہ برابر ہو جائے گا اگر امام پہلے گیا اور اٹھ گئے مختری پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا سجدہ برابر درجے کا نہیں رہے گا وہی دقان آئند القاعدہ اور جب قاعدہ میں ہو یعنی بیٹھنا جس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ اصطلاح بتا دوں میں فقہ کی جو وہ کھڑا رہنا کہ جس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس کو تو کہتے ہیں قیام اور وہ کھڑا ہونا جو رکوع اور رکو اور سجدے کے بیچ میں ہے اس کو کہا جاتا ہے قوما اسی طرح سے وہ بیٹھنا کہ جو دو سجدوں کے بیچ میں ہو اس کو کہتے ہیں قور اور جو بیٹھنا اس کے لیے ہو تشاہد کے واسطے اس کو کہتے ہیں کادا اور بعض دفعہ دو سجدوں کے بیچ کے بیٹھنے کو جلسہ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہاں کادے کا لفظ ہے جب کادے میں ہو تو اس کو پہ جو پہلی بات کہنی چاہیے وہ ہے التحیات پہلی کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب نہ بدلے کہ پہلے دروز شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کے آخر میں یاد ہے رمیہ تحیات بھی پڑھ لینی چاہیے یہ نہیں بلکہ پہلے جو ہے التحیات پڑھی جائے گی من اول قول احدم تو اس کے الفاظ کیا آ رہے ہیں اطحیات الطّیبات اللّہ السلام نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علین والا اباد اللہ صن اشد اللہ علیہ اللہ و اشد الحمدََََََََََُعب الرسول تو یہ اس میں طیبات جو ہے یہ لفظ آئے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنما کی روایت میں بھی آ چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ شوافے کے نزدیک اس اتحیات کی فضیلت ہے کیونکہ اب کا لفظ اس میں اس میں اضافہ ہے تو جب اچھے لفظ کا اضافہ ہوگا تو ثواب بھی تو بڑھتا جائے گا اس لیے شواب کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک عبداللہ اللہ بن والا تشاود جو ہے وہ افضل ہے جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان میں واحد احفظ من سلیمان فقال لو أبو بكر فحديث أبي هريرة فقال هل هو صحيح يعني وإذا قرأ فانسطه فقال هو عندي صحيح فقال لما لم تضعه هاهنا فقال ليس كل شيء عندي صحيح وبعطه هاهنا إنما وبعط هاهنا ما أجمعه عليه فی حدیث جریر جریر والی روایت میں سلیمان سے روایت ہے اور وہ قطادہ سے ایک زیاتی اضافہ اس حدیث میں جو اوپر آ چکی ہے اس میں ایک اضافہ اور نقل کرتے ہیں قطع سے اور وہ ہے وہ اضاء کرا فنستو جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو یہ جو ہے جب رکو میں جائے تو رکو کرو اور جب اٹھے تو اٹھو یہ لیکن اس میں قطعہ کی جو روایت ہے یہی اوپر والی اس میں اضافہ ہے وہ اضاء کرا جب امام قرأ کرے تو تم خاموش رہو یہ ہے وہ دلیل حنفیہ کی کہ ایک حد اس حدیث کے اندر یا اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو اچھا پہلے میں اس کو حدیث کو لے لوں یہ آگے کہتے ہیں کہ ان جتنے بھی صنعتیں آ رہی ہیں ان میں سے کسی کی بھی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے فعین اللہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ علیہ حمیدہ اللہ فی روایتی ابھی کامیر وادی عبانا وہ جو اوپر کے میں حدیث میں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبان سے فرما دیا ہے سمی اللہ علیہ حمیدہ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو کامل کی روایت کے اور کسی کی روایت میں یہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں یہ تو ہو گیا اس مسئلے کا تعلق اب آئیے یہ جو ہے ویزا قرآہ فنستو والی بات کہ جب امام قراد کرے تو تم خاموش رہو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابو اسحاق یہ ابو اسحاق امام مسلم کے راوی ہیں جنہوں نے امام مسلم کی اس کتاب کو نقل کیا ہے روایت کیا ہے امام مسلم سے قال ابو اسحق ابو اسحاق جو اپنے راضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن اخت ابن نظر نے اس حدیث کے بارے میں کلام کیا امام مسلم کے سامنے تو امام مسلم نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی آدمی سلیمان سے زیادہ حافظ حدیث ہے یعنی جس کا حفظ اور جس کی یادداشت جو ہے وہ اس سے کوئی اور کسی کے مضبوط ہے کہ جس کی روایت مجھے لانی چاہیے تھی بجائے سلیمان کے میں نے پہلے کہا تھا یہ سلیمان سے روایت عاری قطع کے لے رہے ہیں جس میں لفظ ہے وحیدہ فرا فنسطو کہ جب امام قراد کرے تو خاموش رہو تو یہ جو سلیمان ان قطعہ ہے اس کے بارے میں ابو بکر ابن اخت اب نے کچھ اپنا شبح ظاہر کیا امام مسلم کے سامنے یہ آپ کیوں حدیث یہاں لائیں کیونکہ امام مسلم شریف جو ہے تو امام مسلم کا ایک اسٹینڈرڈ ہے اس طرح کی حدیثوں کو کہ جس کی صنعت میں کوئی کلام نہ ہوگا تو اس حدیث کو لائیں گے اسی واسطے تو اس کو صحیح کہتے ہیں تو وہاں جو موجود تھے ابو بکر اس نے اس صنعت کے اندر کلام کرتے ہوئے کہا کلام کیا اور اس کا مطلب کیا ہوا آپ یہ حدیث کیوں لے کر یہ تھا حاصل تو امام مسلم نے کہا کہ کیا تم یہ تمہارا خیال یہ ہے کہ سلیمان سے زیادہ محفوظ کوئی اور ہے یعنی اس میں راوی جو سلیمان ہے اس سے زیادہ کوئی اور محفوظ ہے جس کی مجھے روایت لینی چاہیے تھی یہ ہے امام مسلم کا کہنے کہاں سے تو اس پر ابو بکر نے کہا کہ پھر حدیث ابو حریرا حدیث ابو ہریرا دوسری ہے جس میں ویزا قرآن کا لفظ موجود ہے تو اس, میں اس کو آپ نے کیوں نہیں لیا تو امام مسلم نے جواب دیا کہ وہ صحیح ہے وید یعنی ویدا قرآن وہ صحیح ہے میرے نزدیک پھر اس نے ابو بکر نے کہا کہ پھر آپ نے اس کو یہاں کیوں نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں اس کو نہیں لیتا میں تو اس روایت کو لیتا ہوں کہ جس میں تمام محدثین جو ہیں وہ اتفاق کر رہے ہیں اس کے صحیح ہونے پر اس لیے میں نے ابو حرارا والی روایت کو چھوڑ دیا سلیمان انقتا والی روایت کو لیا ہے یہ بات ہوئی اب اس پر کلام یہ ہے امام نووی جو ہیں شرح کرنے والے اس امام مسلم کے اس پر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اعتراض ہے مسلم پر اور مسلم شریف پر کہ امام مسلم جو یہ دعوی کر رہے ہیں کہ میں تو انہی روایت کو لیتا ہوں کہ جس پر اتفاق ہوتا ہے محدثین کا صحیح ہونے کا یہ تو دعوی صحیح نہیں اس لیے کہ بہت سی روایتیں یہاں ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اس پر محتیسین نے اتفاق نہیں کیا ہیں وہ صحیح ہیں لیکن محتیسین کے اتفاق نہیں تو یہ غلط دعویٰ ہے امام نوامی نے اس کو بہت صحیح جواب دیا اسی لیے اور جواب یہ ہے اس کا کہ تمہارے نزدیک یا ہمارے نزدیک اجماع نہ ہونا اتفاق نہ ہونا اس سے کہاں بات سمجھ میں آئی کہ امام مسلم کے نزدیک بھی وہ ایسی وہی اس کا درجہ ہوگا امام مسلم کے اپنے علم کے لحاظ سے اپنی ریسرچ کے لحاظ سے اپنی تحقیق کے لحاظ سے محدثین کا اتفاق کسی حدیث پر ہو رہا ہے کافی ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں ساری دنیا کی تو نہیں کر رہے ہیں وہ کسی کی تقلید کریں یہ کوئی ضروری نہیں اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کے بارے میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ آج بخاری کہ پوری بخاری بھی نہیں کوئی ایک اس کا پارا جو ہے وہ اپنے بغل میں دبا کے اور سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کو حق مل گیا کہ امام شافی پر امام اب پر امام مالک پر تنقید کر دیں اور لوگوں نے یہاں تک جرب کی کہ امام اب ونیفا کو تو حدیث نہیں آتی بڑی گستاخی کی بات ہے بہت بڑی گستاخی کی بات ہے اور ہمارے منہ اور یہ باتیں اس طرح کی واقعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم بڑوں اور بزرگوں کے بارے میں آدمی کو جری نہ بنائے اور کچھ ہو کے نہ ہو یہ بڑی اس کی بات ہے گستاخی کی اس واسطے کے امام بخاری امام مسلم اور یہ محدثین کے جن کی حدیث میں تصنیف کی ہوئی تعلیف کی ہوئی کتابیں آج ہمارے پاس ہیں اور یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ علم کا ہے آج ہمارے پاس جو حدیث کا ذخیرہ موجود ہے وہ بے شک انہی کتابوں کے حوالے سے ہے مگر یہ کتابیں تیسری صدی کے اندر مرتب ہوئی ہیں یہ تو بحث الگ ہے کہ تیسری صدی میں تو پھر ہم اس پر بھروسہ کیسا کریں وہ بات الگ رہنے دیجئے اس کے بعد میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ جو ذخیرہ تیسری صدی میں آیا دو سو سال تو دو سو سال میں کوئی آخر تبدیلیاں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں امام بنیفا تو پہلی صدی کے ہیں سن اسی میں پیدائش ایک سو پچاس میں انتقال اور امام مالک جو ہیں وہ سن نوے کی پیدائش ہیں اور تقریباً اسی طرح یوں کہیے ایک سو ستر میں ان کا انتقال ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اما جو پہلی اور دوسری صدی کے ہیں تو ان کے نظ... ان کو تو کچھ نہیں آتا یہ یہ کہ ان کا کو کوئی معیار نہیں جانچنے کا امام بخاری اور امام مسلم جو تیسویں صدی کے اندر آ رہے ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر ابو حنیفہ کو امام مالک کو کہ جو پہلی صدی کے اندر ہیں اور دوسری صدی کے شروع میں ان کو کس طرح سے ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو بخاری کے نزدیک جو روایت کمزور تھی اس لیے بخاری نے اس کو چھوڑ دیا کمزور تھی اس لیے کہ صنعت کا سنت جو ہے وہ اس میں کمزوری ہے کیا ضروری ہے کہ امام ابو ونیفہ کے نزدیک امام مالک کے نزدیک بھی وہ کمزور ہو اس واسطے کے امام ابو ونیفا اور امام مالک کے نزدیک اگر دو واسطے ہیں مثلاً امام مالک جو ہے معطا کے اندر لاتے ہیں نہ ابن شہاب نہ سے انبن عمر یہ گولڈن چین کہلاتی ہے ابن شہاب نہ سے ابن عمر ابن شہاب زہری امام مالک کے استاذ ہوئے ابن شہاب نے روایت لی نافے سے نافے نے روایت لی اپنے استاذ اور آقا جو ہیں ابن ابن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیچ میں دو سکسر ہیں اب بتائیے کہ ابن شہاب جو ہیں وہ مسلم ہیں سارے سب کے نزدیک نافے مسلم ہیں سب کے نزدیک تو ابن عمر بیچ میں دو اب آگے چلیں کہ اگر ظاہرہ کی حدیث صحیح ہے اسی واسے گولڈن چین کہتے ہیں ابن شہاب نافع ابن عمر اس سلسلے سے جو حدیث آ رہی ہے وہ سونے کی ہے بالکل سونے کے ہر سے لکھے جانے کی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ امام مالک کے نزدیک یہ روایت بالکل صحیح ہے ابن شہاب نافع ابن عمر کے سلسلے سے جو آ رہی ہے لیکن امام اب بخاری کے نزدیک امام مسلم کے نزدیک اب اگر اس چین سے کوئی آگے بڑھی تو دس نام اس کے اندر آٹھ نام اور آ اگر امام بخاری جو ہیں ان آٹھ ناموں میں سے کسی نام کی کمزوری کی وجہ سے اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی کتاب میں نہیں لاتے تو ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک نے غلطی کی ہے یہ امام بخاری نے غلطی کی ہے اسی بات لوگ سمجھنے کو تیار ہے کہ کیوںکہ بخاری میں نہیں ہے امام ونیفہ کا فیصلہ غلط ہے مسلم میں نہیں ہے امام مالک کا فیصلہ غلط ہے اس قدر عجیب بہنگم کی بنے کی بات تو یہ امام نوبی یہی کہہ رہے ہیں ہاں؟ کہ مسلم کے نزدیک امام مسلم کے نزدیک وہ اپنا اصول بتا رہے ہیں اگر ان کے علم اور تحقیق میں کوئی حدیث کوئی سلسلہ صنعت کا یا اس سے آئی ہوئی حدیث مجمع علیہ ہو کہ محدثین نے اس پر اجماع کیا ہے اگر ہمارے علم میں ایسی بات نہ ہو تو ہم اپنے علم کی بنیاد پر کیوں امام مسلم پر اعتراض کرنے بیٹھ جائیں تو بہار یہاں ہوا ویزا خراف اب اس پر مجھے یہ بات کہنی ہے کہ بے شک امام نوبی اس پر یہ کلام کر رہے ہیں کہ یہ اضافہ جس کو امام مسلم یہاں لے کر آئیں وہ خرا فنس تو جب امام خراط کرے تو خاموش رہو یہ اضافہ جو ہے امام مسلم لائے اسی لیے تاکہ, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ جب امام قرآن شریف پڑھے تو مختری کو نہیں کرنا چاہیے کچھ سندوں سے یہ مضمون آیا ہے امام نو بھی کہتے ہیں کہ اس اضافے پر محدثین نے اتفاق نہیں کیا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں امام بحقی فنا فنا فنا اور اسی طرح سیاح ابن معین اور ابو حاتم الرازی اور دار قطنی اور حافظ ابو علی نشاپوری جو یہ سب حضرات جو دہلیل قدر محدسین ہیں وہ اس اضافہ جو اس اضافے کو اس حدیث میں کہ وہ زخرہ پن وہ کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ کمزور ہے یہ اضافہ تو لیکن میں نے کہا کہ ہن کے لیے یہ دلیل ہے بہت بڑی حجت ہے کہ وہی زراعہ پن ستو جب امام قرآن شریف پڑھے تو خاموش رہو تو ویسے اس مضمون پر گفتگو تو پہلے بھی ہو چکی ہے بکر مجھے یہاں ایک بات میں موٹی سی بتا دیتا ہوں اور یہ میرے بتاتا ہوں کہ ہمیں شوافے سے کوئی وہ نہیں مسئلہ ہے شوافے شافعی ہیں اپنے امام کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں بالکل صحیح ہے کوئی جھگڑا نہیں مالکی امام مالک کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں مگر ہم کو بات جب آتی ہے کہ جب بعض لوگوں کو جو اپنے آپ کو حفیح کہتے ہیں اور علم نہیں تحقیق نہیں کئی میں لوگوں کو دیکھا کہ صاحب مجھ سے بات کی تو کہنے لگے کہ صاحب ہمارے طرف طبیعت خوش نہیں ہوتی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہنے میں کہا اوہو آپ کا جو ہے خوش رہنا بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ خود ہی فیصلہ کرنے کے ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ عجیب مسئلہ ہے اپنی خوشی کے ساتھ پڑھیں گے نماز اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اور دلائل کو چھوڑ دیں دلیلیں بہت ہیں لیکن اور دلائل کو چھوڑ دیں میں موٹی سی ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ اضافہ کہ امام جب پڑھے تو خاموش رہو یہ اضافہ ضعیف ہو کہ قوی ہو مضبوط ہو متفق علیہ ہو کہ اختلافی ہو لیکن اضافہ ہے تو صحیح اس کے مقابلے میں یہ بات کہ جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو اس کا چیلنج ہے کہ یہ لاؤ کہیں سے نکال کر کے جب وہ چیز کیسے بھی نہیں مل رہی ہے تو اگر یہ کمزور بھی ہے حدیث روایت کے اندر ہے تو بھائی اس کو لینا اچھا ہے کہ چھوڑنا اچھا بات سمجھ میں آتی نہیں آتی یہ موٹی سی بات ہے کہ ضیف بھی حدیث ہو اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہو ہی نہ تو اس کو لینا تو ٹھیک ہے یہی تو امام ونیفا بھی کہا کرتے تھے امام ونیفہ کہتے تھے کہ دیکھو میری بات جس کو آج کل لوگ نقل کرتے ہیں میری بات اگر حدیث کے خلاف ہو دیوار پہ دے مارو بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے دیکھو ہاں امام ونیفا نے یہ کہا ان کی یہ بات بہت اچھی لگی باقی اور باتیں اچھی نہیں لگتی لیکن امام بنیفا نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ دیکھو قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال میں سے کوئی قول بھی اگر آ جائے میں اس کو لوں گا اس کے سامنے گردن چکا دوں گا میں یہ ہے امام ونی بغفر صحابہ کے قول تک کو میں لوں گا لیکن باقی اس کے بعد اس کے بعد یہ کہ ہم رجال و ننو رجال وہ بھی انسان ہیں, میں بھی, ہم بھی انسان ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میں ہر ایک آدمی کی تکلیف کرنے بیٹھ جاؤں کہ صاحب سخیان سوری نے یہ کہا امام اوزائی نے یہ کہا ظاہر ہے کہ میں ان کے سامنے کل چکوں گا وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں ان کو بھی تحقیق کرنے کا حق ہے مجھے بھی تحقیق ہے۔ وہ اپنے زمانے کے ان علماء اور محدثین اور فقاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ماں منیفا جیسے جریو قدر انسان وہ کہتا ہے کہ اگر کسی صحابی کا بھی قول آ جائے گا میں اپنی بات چھوڑ دوں گا اس کی بات سوں گا اس لیے کہ وہ صحابی تو اس لیے میں نے کہا کہ آ... کمزور بھی مان لیا جائے تو ایک حدیث تو ہے حدیث کے سامنے جھکنا بنسبت اس بات کے کہ جس کے لیے کوئی دل... کوئی فرمانا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے اگر بٹ فرق کہ صحابی نے عمل کیا دیکھنا ہی ہے کہ آپ کا ارشاد کیا ہے اور ایک بات اور سن لیجئے اور وہ یہ مثلا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں مثال میں دیتا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے پہلی صف میں جا کر نماز پڑھو وہاں بڑی فضیلت کی بات میں یہاں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں پہلی سب میں جا کر نماز پڑھو آپ یہ بتائیے کہ اس بات کا کہنا دو چیزیں ہو گئی ایک تو یہ کہ میں کہہ رہا ہوں پہلی سب میں جا کر نماز پڑھو اور دوسرے کہ میں یہ بیٹھا ہوں ان میں سے عمل کرنے کے لیے آپ کے جس کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے عمل کرنے کے لیے کون سی بات جو ہے مضبوط ہوگی میرا کہنا مضبوط ہوگا یا میرا عمل مضبوط ہوگا تو آ بات نہیں میرا کہنا مضبوط ہوگا نا اس کو جب میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے اس پر عمل کرنا زیادہ مضبوط ہے بنیسبت اس کے کہنے بیٹھا حجی حضرت خود تو یہاں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ میرے عمل میں ہزار تعویلیں ہو سکتی لیکن میرے اس کہنے کے اندر کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کر نماز پڑھو اس میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی ہو سکتا ہے کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے ابھی نماز پڑھنے میں دیر ہے نماز کے وقت معاذ ہے ہو سکتا ہے میں کسی آدمی کا انتظار کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہوں ہزار قسم کی آپ تعبیر کر سکتے ہیں میرے یہاں بیٹھنے پر لیکن میں نے جب یہ کہا کہ وہاں جا کے نماز پڑھو اس میں کوئی تعبیر نہیں اس سے کیا بات ہے وہ کہاں یہ کہتے ہیں کہ جب عمل اور قول دو چیزیں ہمارے سامنے بالفرد ایک دوسرے کے مجھ سے ٹکرا رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب قول اور عمل میں بال اگر ٹکرا ہو ہم قول کو لے لیں گے عمل کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ عمل ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم خم... نبی کی اپنی خصوصیت ہو ہو سکتا ہے کسی خاص انوا... جو ہے آ... جو ہے نا آ... آ... ماحول اور حالات کے تقاضے کے لیے آپ نے فرما... وہ... وہ کام کیا ہو لیکن جس وقت آپ نے فرما دیا کہ یہ کام کرو وہ ہمارے لیے شریعت بن جاتی ہے اس میں ہم کوئی تعبیل نہیں کر سکتے یہ دوسری مضبوط دلیل ہوئی تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو یہ فرمانا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر جو چیز لائی جائے گی وہ کسی صحابی کا عمل ہوگا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تو جب عمل اور قول ہو اور قول بھی نبی کا اور عمل کسی صحابی کا کس کو لیں گے حقیقت تو یہ ہے کہ بہت مضبوط دلیل ہے اور جو وہ دلیل کہ جو حضرت نانو کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں جو حکمت شریا کے مسلم امام رہے ہیں انہوں نے جو دلیل دی ہیں وہ تو اس کو میں اس لیے نہیں لاتا کہ لوگ کہیں گے ارے میں عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں تو بارہ حدثنا دسن اسحاق ابن ابراہیم وابن ابی امران عبد الرزاق المامر قطع ابی عظر وقال فراضی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ الحمیدہ صاحب ایک ایک اس کو بھی لے حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان اور ينداء بالصلاه اخبره النبي مصود الانصاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما والسلام كما قد علمتم <تصفيق> صاحب تو یہ محمد ابن عبداللہ ابن عزید انصاری اور عبداللہ ابن زید جو ہیں یہ وہ ہیں جن کے بیٹے ری بات کر رہے ہیں عبداللہ ابن زید یہ وہ صحابی ہیں جن کو اذان خان میں بتلائی گئی تھی ان کا پہلے اذان میں ذکر آ چکا ہے ان کو یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ ان کے بیٹے محمد محمد ابن عبداللہ تو ان کو خبر دی ابو مسعود انصاری کے سلسلے میں کہ وہ انہوں نے کہا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم لوگ صاحب نے عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صاحب نے عبادہ یہ سرداران انسار کے سرداروں میں ہیں تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو آپ سے بشیر ابن سعد نے یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم آپ پر یا رسول اللہ سلاد بھیجیں یا علیہ وسلم یہ ہے وہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم آپ پر سلام بھیجیں یا رسول اللہ کیسے ہم آپ پر سلاد بھیجیں یہ بشیر ابن سعد نے یہ بات پوچھی تو یہ کہتے ہیں رابی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جو آپ آپ نے کچھ نہیں دیا ظاہر ہے کہ یہ تو مسئلہ یہ کہ صاحب صاحبی ہیں یہ سب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جو کچھ بھی ہے وہاں تو یہ تھا کہ ہر ادا پر وہ ان کی نظر گہری ہوتی تھی صحابہ کی آپ جو خاموش ہوئے تو خاموشی کہتے ہیں نا مانا دارت تو کوئی مانا ہے جو آپ خاموش ہیں اب پر پریشان ہو گئے صاحبہ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کی تمنا ہوئی کاش اس نے یہ پوچھا ہی نہ ہوتا yeah. نبی خاموش ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ناگوار ہوئی ہے یہ بات تو پوچھا ہی نہ ہوتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معلوم ہوا کہ اب کچھ دیر کے بعد فرمانے کا حاصل کیا ہوا وہی وہ آ گئی اگرچہ اس کی آپ نے خود وضاحت نہیں فرمائی یہی ہوتا تھا کبھی آپ اگر خاموش ہوتے اور فوراً جواب نہ دیتے تھے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ابھی کوئی آپ کو علم نہیں ہے اب آپ کو انتظار ہے کوئی اوپر سے بات آئے وہ آ گئی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ را کہو اللہ صلی علی محمدین والا محمد محمد آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی اعلیٰ محمد آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین اِن حمید مجید یہ اس طرح کہو اور سلام سلام تو تمہیں معلوم ہی کیسے معلوم ہو گیا سلام کرنا رسول کو وہ جو ابھی میں گزر چکا السلام علیکم یو نبی ورحمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا سلاد جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی تو یہ سلاد جو ہے جس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم یہ الفاظ ہیں یہ نماز میں پڑھنا یہ خود رسول اللہ تعالیٰ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں اور یہاں ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے اور وہ یہ کہ خاموش رہ کر کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا جس کے لیے میں نے بتلایا کہ وہی آئی ہوگی تو آپ اس لیے اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو علماء کا کہنا ہے کہ یوں تو آپ درود کسی بھی لفظ سے پڑھ لیں لیکن درود ابراہیمی جو ہے افضل ترین ہے کیوں اس لیے کہ اس میں الفاظ بھی نبی نے تعلیم دی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے آئے ہوں گے تو یہ سب سے افضل یہ ہے بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں فلانا درود کیسا فلانا بھائی اس سب سے بڑھ کر تم یہی ہے اور کسی درود کی اگر ہزار فضیلتیں بھی ہوں تو اس کی تو دس ہزار ہیں اس لیے کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں بتلائے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں لہٰذا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو لینا ناجائز تو نہیں کہتا فضیلت پوچھتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کسی کی نہیں انشاءاللہ علی علی محمد و باقی کما صلی تعالیٰ ابراہیم اِن کا حمید المجید اللہ مبارک عال محمد علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم انق حمید تو تشاہد کی بات آ چکی ہے نماز میں تحیات کے الفاظ اور اس کا حکم یہ سب آ گیا ہے اس کے بعد شروع ہوا تھا پچھلے ہفتے فلاد کا درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس سلسلے میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابیلّہ سے سنا کہ مجھے کاب ابن اجرا رضی اللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ابن عجرا صحابی نے کہ کیا میں تجھے کوئی ہدیہ نہ دے دوں یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوا کرتا ہے کیوں میں اچھی چیز دوں کہ کوئی اچھی چیز دے دوں تو ایسی اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ذوق الگ, الگ الگ ہوتا ہے ہم جیسے لوگ دنیا کے جو حریث اور جانوروں کی طرح دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہمیں تو اچھی چیز چاہیے کچھ آ... جو مال اور دولت کی قسم کی ہو ان حضرات کا ذوق دوسرا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ہدیہ دوں اور ہدیہ کیا دیا انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے یعنی مسجد میں آئے یا جہاں بھی تھے ہم نے عرض کیا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہم آپ کو کیسے سلام کریں لے کے تحیات میں آ چکا السلام علیکم نبی لیکن اب ہم آپ پر سلاد کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا یوں کہو اللہ علی محمد اعلیٰ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اے اللہ سلاد بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ اور علیہ محمد پر جیسا کہ آپ نے سلاد بھیجی عل ابراہیم پر انک حمید المجی آپ قابل تعریف اور عظمت والے ہیں اللہ بارک عالا محمد برکتیں بھیجیے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور عل محمد پر جس طرح کی برکتیں آپ نے نازل فرمائی عال ابراہیم پر بلا شبہ آپ قابل تعریف اور عظمت والے ہیں اچھا یہاں جو ہے ایک بات تو ہی میں نے یہ کہی تھی کہ یہ درود شریف ان الفاظ کے ساتھ جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ افضل ترین درود ہوگا اسی لیے علماء کے نزدیک یہ درود ابراہیمی ہے کما صلی اللہ تعالی ابراہیم ان لفظوں کی وجہ سے یہ درود ابراہیم سارے درود میں سب سے افضل ہے ویسے اور بھی الفاظ مختصر عدیثوں میں آتے ہیں مثلا خود یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ایک درود ہی ہے درود بھی ہے سلام بھی ہے اسی طرح سے ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک بطور وظیفے کے بھی ایک دروس اللہم صلی علی النبی اللہ مسل علبی اس نے جا کے پڑھ دیا اللہ رسول ہی نے فرمایا میں نے تو جو لفظ کہا تھا وہی وہ کہنا چاہیے تھا تو بہران یہ افضل ترین ایک مسئلہ تو یہ ہوا نمبر دو جو ہے وہ ایک اس میں اسکار طالب علم جو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے اور اس کال یہ ہے کہ یہاں کہا کہ ایسے درود بھیجیے جیسے حضرت ابراہیم پر علیہ سلاۃ وسلام بھیجا اصل میں یہ ایک مثال ہے جو مثال کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس کی مثال دی جائے اس کو عربی میں لفظ کہیں گے کہ ممثل جس کی مثال دیں اور جس کے لیے مثال لائیں اس کو مبسل لہو کہتے ہیں یہ تمہیں سمجھانے کے ویسے کہہ رہا ہوں تاکہ میں وہ لفظ استعمال کروں تو جس کی مثال دیتے ہیں جس کو مبصل میں نے بتایا وہ افضل ہوا کرتا ہے بنسبت مَصل لہو کے جس کے لیے مثال دے رہے ہیں مثلا ہم کہیں ارے میاں وہ فلاں جو ہے نا وہ جس مثلاً خالد خالد کیا میاں وہ تو بجٹ کو ایسا جو ہے کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ شیر جو ہے زیادہ بہادر ہے اس کی بہادری جو زیادہ ہونا مسلم ہے ہم اس کی مثال دے رہے ہیں کہ خالد جو ہے وہ وہ تو ایسا ہے جیسے شیر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس مثال سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خالد شیر سے بھی زیادہ بہادر ہے یہ نہیں ہے بلکہ شیر کا بہادر ہونا زیادہ بہادر ہونا مسلم ہے اس لیے ہم مثال شعر کی دے رہے ہیں خالد کی بہادری کے واسطے تو اس, اس مثال میں شعر مبصل ہوگا اور خالد مبصل لہو ہے مثال جس کی دی جا رہی ہے وہ شعر جس کے لیے دی جا رہی ہے وہ خالد وہ مبصل لہو ہے تو یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اس صفت میں جس صفت کے لیے مثال دی جا رہی ہے مسلح کے مقابلے میں جب یہ ہے تو سوال یہ کہ یہاں اس درود میں کہا ایسے درود بھیجئے ایسی رحمت بھیجیے جیسے ابراہیم پر بھیجیے اس کا مطلب کیا ہوا ابراہیم علیہ صلاط والسلام کی فضیلت جو ہے وہ یہاں اس کا اشکار ہوتا ہے جبکہ سبھی جانتے اور مانتے ہیں کہ سارے انبیاء میں افضل ترین نبی اور رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر یہ مثال کیسی ہوئی یہ ایک اسکال ہے اور اس کے جواب دیے ہیں ایک جواب تو بطور نقطے کے الفاظ جو ہیں الفاظ کے استعمال سے بھی معنی پر اثر پڑتا ہے الفاظ کے استعمال آپ کس طرح کر رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے پہلے ایک مثال میں دے دوں قرآن شریف اس میں تو کے ہی ہوتی ہے نکالنا اس میں نمبر ایسی طرح ہوئے ہوتے میرے بس ہے مل گیا مل گیا جی مل گیا مل گیا ان ہو گیا میرا کام اچھا یہ دیکھیے اگر آپ سورہ یوسف جو ہے سورہ یوسف میں اس قرآن شریف میں صفحہ پانچ سو اٹھاون 558 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے چوبیس ٹوینٹی فور یہ تو بترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے سوریہ یوسف میں تو قصہ ہی انہی کا تو ہے تو مسئلہ یہ والا قدحمد بھی بِهِ وہ ہم لولا ارآ برہان ربی قزاعلی کلی نہ صرف اب اس کا ترجمہ کیا ہے ہما اور ہمت اس کے معنی ہے ارادہ کرنا پوری توجہ کے ساتھ یعنی جس کو آپ کہیں گے بال ارادہ کسی کی طرف متوجہ ہونا یہ مطلب ایک تو آج جو کہتے ہیں بلا ارادہ وہ سب کو توجہ ہو گئی ہما اس کو نہیں کہتے ہما کہتے ہیں دل ارادہ انٹینشنلی ہمت میاں زلیخا جو ہے وہ عبرات العزیز تو زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا جو وہاں جو گھر میں تھے نا دونوں مصر میں گھر میں اب میں پورا قصہ یوسف تو نہیں سناؤں گا حضرت اس وقت وہ جو وہاں اس گھر میں ہیں تو العزیز جو ہے ملکہ مصر کہیے جو بھی ہے عورت یوسف علیہ السلام تو وہ چونکہ امراۃ العزیز ان پہ فریستہ ہو گئی تھی تو یہاں اس کا ہے کہ وہ رقط حمت بھی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کا ارادہ کیا اور وہ ہم بھی اس کو معنی کیا ہوں یوسف علیہ السلام نے اس کو چاہا تو یہاں کیا بات بظاہر معلوم ہوگی اس سے ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یعنی وہ اس کو چاہتے ہیں وہ اس کو چاہتے ہیں بات یہ ہی ہو جاتی لو لا ارآ برہان ربی اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی مطلب یہ برہان جو بھی ہے جس نے عزرت یوسف علیہ السلام کو مبتلا معصیت گناہ میں مبتلا ہونے سے روک, روک دیا تو کزار گر نصرفانس اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو جو ہے ہٹا دیا یہ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جب ہم ترجوہ اس طرح کر رہے ہیں کہ امراث العزیز نے یوسف پہ ارادہ کیا یوسف نے امراث العزیز پہ ارادہ کیا تو دونوں برابر ہو گئے تو پھر امراث العزیز بھی تھوڑی گنہگار ہوئی یوسف علیہ السلام بھی گنہگار ہو جاتے ہیں اس صورت میں یہ ہوتا ہے الفاظ جو آ رہے ہیں اس،, اس کا حل کیا ہے اس لیے کہ یسو علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا وہ نبی ہیں اور نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور بلا بتائیے یہ تو بہت بڑا گناہ بھائی گنا زنا ہو جانا یہ الگ چیز ہے لیکن زنا کرنے کا ارادہ اور اس کی کوشش یہی تو آدمی کو مجھے بناتا ہے اللہ کے نزدیک تو اگر یہاں یہی ہے ارادہ کرنا تو پھر جس درجے کا ارادہ ہے اگر وہ گناہ ہے تو دونوں گنہگار ہیں اور اگر کوئی اور مانا ہے اس ارادے کے تو نہ پھر رضول خواہ جو ہے امراۃ العزیز گنہگار ہوتی اور نہ حضرت یوسف گنہ گار ہوتے سوال یہ ہے کہ یہاں کیا کیا جائے اس مسئلے کا حل تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اور کس نے بتلا ہے کیا نہیں ہے لیکن شاہ صاحب اللہ من شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ بہت اچھی بات کہی کہ یہ یہاں وف کرو وف کرنا جانتے ہیں ٹھہرنا اسٹار و لقت ہم مت بے یہاں ٹھہر جاؤ وہ ہم لرحان رب اب بات ہو جائے گی اور امراث العزیز نے یوسف کا ارادہ کر لیا اور یوسف ارادہ کرتے امراض العزیز کا اگر وہ نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا بات میں آ گئی زلی نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا یعنی مطلب وہ متوجہ ہے وہ ان کو چاہ دی اس نے چاہ لیا یوسف چاہ لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس نے وہ برہان جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام کی نصرت کی اور ان کو گناہ میں مبتلا ہونے سے گناہ کا ارادہ کرنے سے بچا رہا ہے بچا لیا گناہ کا ارادہ کرنے سے بچنا ہی تو وہ عصمت ہے معصوم ہونا ہے تو یہ رک جانا تو وقف کر دینا و رقط حمد پیٹ پر اس نے ترجمے کو بدل دیا جب ترجمہ ہی بدل گیا تو مسئلہ کو اسکار کوئی نہیں رہا تو یہ ایک مثال میں نے دی اسی طرح سے یہاں بھی ایک ہے کہ بھائی اللہ مسلی ابراہیم اللہ مسلی محمد وعلى علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم تو کیا ہو اس اسکال کا جواب تو یہاں بھی وہی ہے امام نووی نے قول نقل کیا ہے کہ ایسا کریں اللہ مسل اعلیٰ محمد یہاں جاؤ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج اور وسلی اعلی عل محمد ان کے ماسل کا ابراہیم اور عل محمد پر بھی درود اور رحمتیں بھیجی جیسے ابراہیم اور الی ابراہیم پر بھیجی تھی تو ظاہر ہے کہ عل محمد جو ہیں جو بھی ہوں وہ ابراہیم علیہ اسرات وسلام سے افضل ہوں یعنی وہ نبی ہیں نبی تو افضل ہوں گے امت سے اس لیے اب بات صحیح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم افضل ہیں ان کی مثال دی جا رہی محمد پر رحمت کے لیے اور جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت آنے کا تعلق ہے اس میں مثال نہیں دے رہے وہ ماں اسٹاف کر دو تو یہ ایک بات تو اس کا جواب یہ دوسرا جواب یہ کہ یہاں مثال جو ہے وہ مقدار اور کیفیت سلاد میں نہیں ہے کہ ایسی ایسی رحمت بھیجئے یہ ایسا درود بھیجئے جیسا ان کے اوپر یہ بات نہیں بلکہ جو رحمتوں کے بھیجنے میں مطلق رحمت آپ نے ان پہ بھی بھیجی تھی نا ان پہ بھی بھیجئے کیسی بھیجی تھی کیسی نہیں بھیجی تھی وہ بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بھیجنا جو ہے اس میں مثال ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے رحمتیں بھیج رکھی ہیں اس طرح سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بھیجیے لیکن رحمتیں کیسی ان کی ان, ان کی ان کے مناسب ان کی ان کے مناسب تو یہاں جو ہے کیفیت میں مثال نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے گزر چکے ہیں محض رحمتوں کے نازل کرنے میں مثال دینی ہے کہ جیسے ان پر بھی نازل ہوتی رہی ہیں ان پہ بھی آپ نازل فرمائیے تو یہ دو معنی ایسے ہیں کہ جس کو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں باقی اور جو معنی ہیں وہ تو ذرا وہ ایسے ہیں کہ پھر اس کے لیے بڑے قاعدے اور قوانین سمجھنے پڑتے تو یہ دروت بہرالی ہو گیا اور اس سے یہ نماز میں پڑھی جائے سر جہاں تک اس دروت کے پڑھے جانے کا مسئلہ ہے یہ اس میں سبھی اس بات پر ہیں کہ یہ فرض تو نہیں ہے یہ واجب بھی نہیں ہے یہ سنت ہے درود شریف کا نماز میں پڑھا جانا اس کے معنی یہ ہوگا ہے کہ اگر دروز شریف نہیں پڑھا گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ نماز لوٹانی ہوگی یہ ہے بعد نے جو ہے وجوب کا جو ذکر کیا وہ صحیح نہیں ہے جہاں تک وہ جو ہے کہ قرآن شریف میں یا ایلدین آمن السلو وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمان والو تم بھی درود بھیجو وہاں وجوب بے شک نکلتا ہے لیکن اس میں یہ کلام ہے کہ ہر دفعہ واجب ہے جب جب بھی آپ کا نام نامی سامنے آئے یہ کیا صورت ہے تو اس میں یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ کی بات آتی ہے وجوب ادا ہو گیا آپ پر درود بھیج دیا جائے اور اسی طرح سے جب آپ کا نام لیا جائے ہر مرتبہ کے بجائے اگر ایک مجلس میں ایک مرتبہ بھی درود بھیج دیا گیا بار بار آپ کا نام آنے پر تو بھی وجوب ادا ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ چونکہ درود قرآن شریف کے آیت سے اور حدیثوں کے حدیثوں میں بھی بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں درود شریف بہت مقبول ہے اللہ کو بہت پسند ہے اسی بات سے قرآن شریف میں جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ان نبا ملا اکتحارنبی یہاں سے بات کو شروع کیا اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ سلاد بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والوں تم بھی سلاد بھیجو تو اصل تو ایمان والوں کو حکم دینا تھا تم کو یہ کام کرنا ہے یا تم کو کرنا چاہیے یا کرنا ہوگا لیکن اس کو اس بات کو شروع کیا کہاں سے اللہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جو اللہ بھی کر رہے ہیں فرشتے بھی کر رہے ہیں تو کیا تم محروم رہنا چاہتے ہو خود بخود ایک بات یہ ذہن میں بیٹھ گئی ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس کے کرنے کی ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے اور یہ ہمارا درجہ بڑھا دیتی ہے اس کام میں ہمارے شریک ہونے کو شریک ہونا جو ہے ہمارا درجہ کو بڑھا دیتی ہے کیسے بڑھا دیتی ہے کہ صاحب جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگے جو اللہ میں ابھی کر رہے ہیں اور اس کے فرصے بھی کر رہے ہیں ہمارا درجہ بڑھ جاتا ہے تو کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہے لیکن یہاں وہی بات ہے آپ نے ایک سنا ہوگا وہ ایک فارسی کا قول منت منع ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت از و شناس کہ بخدمت گزار سب سے کہ صاحب بادشاہ نے اگر تم کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا تو یہ تمہارا تھوڑی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان ہے تو خدمت کا موقع دیا ہے اور نہ سیکڑوں پھرتے ہیں تو یہاں وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے آپ پہ درود بھیجا بلکہ یہ کہ یہ دراصل انہیں کا احسان ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا کہ آج جو ہیں ان کے صدقے میں تم کو یہ مقام مل رہا ہے کہ تم میں وہ عمل کی توفیق ہوئی کہ یہ جی وہ عمل کے اللہ اور اس, اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں اور تمہارا درجہ بڑھ جاتا ہے تو آئے سے باہر درور شریف کا مقبول ہونا اللہ کے یہاں بات کو صاف ہوتی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من منصل علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس پر دس مرتبہ بھیجیں گے تو ہر عمل کی ہر عمل کا بدلہ چونکہ دس گناہ ہے درود شریف ایک نیک عمل ہے اس کا, اس کا بھی بدلہ دس گنا ہوگا تو بہرحال یہ کہ یہ درود ہے یہ چونکہ بہت مقبول عمل ہے اسی واسطے بزرگوں نے جو ہے وہ یہ بات رکھی ہے کہ دعائیں ہماری دعائیں جو ہیں ان میں درود شریف کو نہ صرف یہ کہ شامل کیا جائے بلکہ اول اور آخر اگر درود شریف رکھا جائے تو اس سے امید زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی کیوں اس واسطے کہ درود شریف تو قبول ہونا ہے ورنہ عالمیہ حکم ہی نہ دیتے دروس بھیجنے کا حکم بھیجا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ نبی پر جو درود بھیجے جائیں گے وہ قبول ہوں گے جب یہ فیصلہ ہے تو اول اور آخر جب وہ چیز آگئی جو مقبول ہوگی تو اللہ کی رحمت سے یہ امید نہیں ہے کہ بیچ میں جو چیز اللہ اسے چھوڑ دیں گے اول کو لے لیا آخر کو لے لیا بیچ کا چھوڑ دیا یہ امید نہیں کریں گے اللہ کریم ہے اس لیے اول آخر جب قبول ہوگا بیچ میں جو ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا تو یہ درود شریف کے جو ہیں یہ بس اسی واسطے بحال یہ ہوا کہ جو یہاں وجوب کو نہ دیکھا جائے کتنی مرتبہ بھائی واجب ہمارا ذمے سے ساخت ہو جائے بس ذمے میں سے ساخت ہونے والی بات ہے اپنے درجے کو بڑھانے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان احسانات کی اگر کا شعور ہو تو آدمی اتنا درود بھیجے کہ جتنا اس سے ممکن ہو اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام محدثین جو بیچ میں آ رہا ہو ایک مرتبہ آیا کہ دس مرتبہ آیا ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں سو وہ بھی تو کر سکتے تھے کہاں واجب بھی تو واجب پتا ہو گیا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے چلو بھائی پوری کتاب لکھ دو اب یہ تو بہت مشکل ہوگی ویسے بھی ہم لوگ جو ہیں بہت ہی سہولت پسند ہیں ہر ہر کام جو ہے ایزی ہونا چاہیے شارٹ ہونا چاہیے تو یہ بھی شارٹ کر لیتے اس کو مختصر کر لیتے ایک مرتبہ لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم باقی چلو بھائی لیکن یہ نہیں کیا بعض لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس میں کا بھی شارٹ کر دیا وہ کیا ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختصار تو خود تجویز کیا سواد لام آئین سلام بھائی کیا ہوا سمجھ لو خود صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں نے کہا فو تم اتماعر ہو آپ ہم اور بھی کر کے دکھائیں انہوں نے سواد کو خالی سواد لے لیا اس کا بھی دائرہ کاٹ کر کے صرف اس کا سر لگا دیا یہ اشارہ جو ہے ٹھیک ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم پڑھنے والے کو متوجہ کر رہے ہو کہ دیکھو جب یہاں پڑھو تو ضرور بھیجنا مگر سوال یہ کہ آپ نے کیا کیا اس لیے اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات فضیلت والی نہیں ہے فضیلت والی بات تو یہی ہے کہ جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو کہیں یا سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تو اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جانتے ہو بخیل کون ہے بخیل وکیل اچھا ہوتا ہے برا ہوتا میاں آپ نے فرمایا جانتے ہو بخیل کون ہے آپ نے فرمایا کہ او نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ماروں آپ نے فرمایا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے تو تو پھر بخیل بننا چاہتے اس لیے جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے جیسے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا لفظوں کا فرق ہے ضرور لیکن بنیادی طور پر عبارت وہ یہی ہے جو درود کی آ چکی ہے اب آگے ہے یہ کہ آنا بربری سلیم حمید اکبر ابوید قالوا یا رسول اللہ کیف فن سلی قال کا کال قولو اللہ محمد ولا ازوادی وضورریتی کما صلی ابراہیم وبارک اعلیٰ محمدین ولا ازوادی وضورریتی کما بار تعلیبر تو ابو حمید سائیدی کہتے ہیں کہ صاحب رسق یارس اللہ ہم آپ پر کیسے سلاد بھیجیں تو آپ نے خرما اس طرح کہو کہ اللہ مسل اعلّ محمدین وعلی اسوادی وضوری اللہ محمد پر سلاد بھیجیں اور آپ کے ازواظ پر اور آپ کی ضروریت اولاد جیسا کہ علی ابراہیم پر بھیجا کما صلی علی ابراہیم اور برکتیں بھی محمد پر اور آپ کی ازواج اور ضروریت پر بھیجیے جیسا کہ آپ نے برکتیں بھیجی علی ابراہیم پر ان میں تمید مزید جیسا آپ تو یہاں الفاظ ہوئے میں نے کہا لیکن با بات وہی ہے آل جو ہے یہ کیا ہے آل اصل میں یہ لفظ بنا ہے یوں کہ یہ کہ اس کے استعمال ہوتے ہو اصل اس کا ہے اہل اہل حمزہ ہے اور لام یہ اہل جو ہے اس سے بنا آل ہے کو بدل کر کے الف بنا دیا تو وہ آل ہو گیا تو اہل جو ہے اس, اس کے معنی کیا ہے تو مطلب جو گھر والے ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جب کہیں گھر والے تو گھر والے کہنے کا مطلب کیا ہوا بیویاں بھی بیوی بھی آ گئی بچے بھی آ گئے یہی معنی ہوتے ہیں یہ, تو یہ مصیبت تو ان کے سر پہ ہے کہ جنہوں نے اپنے خاص مقاصد کے لیے آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے اس نے ان کو سمیٹ سمٹا کر کے خالی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کو انہوں نے بنا دیا باقی سب کو نکال دیا یعنی بیویوں کو تو شامل ہی نہیں کیا ارے بھائی بیویاں تو پہلے آتی ہیں آل کے اندر اور اس کے بعد جو ہے اولاد آتی لیکن انہوں نے نکال دیا تو وہ اس کے مصیبت ان پر کیا ہے وہ تو اب بہت نراج چونکہ ایک منٹ اور اوپر ہو گیا کبھی ہوئی تو بات بتاؤں گا لیکن بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے آپ کے لیے جب لفظ آل بولا جائے گا تو پھر صرف آپ کے ازواج اور وہ جو آپ کے اپنے اولادیں وہی نہیں ہوں گی بلکہ ساری امت ہو جائے گی اس واسطے کہ اگر آپ کی ازواج خوب سن لیجئے اگر آپ کی ازواج امہات ہیں پوری مومنین کی النبی اولا امن من وہ ازوا جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ مومنین کی کی ہیں تو اگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری امت جو ہے یہ اولاد ہو گئی ازواج النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اولاد ہوئی تو صاحب جن کی وجہ سے وہ امہات ممنین بنی ان کی اولاد نہیں ہوگی اس واسطے رسول جو ہیں وہ ایک درجہ ان کا امت کی نسبت سے وہ ہے کہ جیسے کسی گھرانے کے اندر باپ کا ہوتا ہے اور باقی سب کے سب جو اولاد اس کے نیچے ہوتے ہیں تو اسی لیے جب اعلی نبی کہا جائے تو اس کے معنی صرف اولاد ہی نہیں سلبھی بلکہ پوری امت آ جاتی ہے جب کہا جائے کہ اللہ صلی اعلی علی محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت پر ایوب و قطع اسماعیل فلاد کا درود کا اور یہ حدیثیں آ چکی کہ آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں لیکن اللہ نے ہم کو حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو ہم سلاد کیسے بھیجے تو آپ نے وہ فرمایا تھا کہ ان, ان لفظوں کے ساتھ مجھ پر سلاد بھیجو جیسے اللہ مسل علی محمد, وعلی آل محمد كما صلیت علی محمدین کماسلی تعلی ابراہیم حمید المجیت اللہ بارک علی محمدین محمد کمابارک تعلیٰ علی ابراہیم عن کا حمید المجید اور ایک دوسرے روایت میں اللہ مسل محمد آز... وزوری کما صلی تعالیٰ علی ابراہیم وبارک محمدین وزور کما بارک تعالیٰ علی ابراہیم عن کا حمید المجید تھوڑے تھوڑے لفظوں کے فرق کے ساتھ ہی درود آپ نے سکھلایا تو میں یہ بات بتلا چکا ہوں کہ جو ضرور کے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں یہ درود تمام درودوں سے بڑھ کر اور افضل ہے اس لیے کہ یہ آپ کے تعلیم دیے ہوئے الفاظ ہیں تو کوئی بھی دوسرا آدمی اپنے لفظوں میں اگر درود ترتیب دے گا پڑھنا تو جائے گا ثواب اس میں بھی ہوگا لیکن یہ کہ یہ اس کا ثواب زیادہ ہے اور یہاں اس حدیث میں ابو رر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ سلاد بھیجی اللہ سبحانہ و تعالی اس پر دس مرتبہ سلاد بھیجیں گے یہاں سلاد سے مراد رحمت ہے جب نسبت اللہ کی طرف سلاد کی یعنی اللہ سلاد بھیج رہے ہیں اس کے معنی ہے اللہ رحمتیں بھیج رہے ہیں اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو جیسے ان اللہ و ملا اکتحسل تو فرشتوں کی طرف بھی نسبت ہے کہ فرشتے سلاد بھیجتے ہیں اس کے مطلب یہ کہ وہ رحمت لانے والے ہیں یا وہ رحمتوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوں گے اور جب بندوں کی طرف نسبت ہو سلاد کی جیسے کہ سلو والے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعائے رحمت کرو تو جب کوئی شخص میرے لیے دعائے رحمت کرتا ہے یا درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں تو یہ تو اس لیے کہ چونکہ یہ ایک نیکی ہے اور ہر خیر اور نیکی کا ازر چونکہ دس گنا ہے اس واسطے یہ دس مرتبہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی اور یا پھر یہ کہ ہم ہم تو کیوں ہم بخل کریں اس بات کے سمجھنے میں اللہ سبحان وطالعہ دینے والے ہوں حکم الحاق نہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلاد بھیجنا جو ہے یا اس کے بدلے میں اجر کی بات نہیں اور یہ سلاد بھیجنے کی اجر تو ہوئی ہی گا دس گنا مگر اللہ تعالی رحمتیں دنیا میں وہ ایک کے بدلے میں دس رحمتیں دیں گے تو اس لیے دروج جو ہے وہ افضل عبادتوں میں اس کو شمار کیا گیا افضل ذکر بہترین ذکر جو ہے وہ سلاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ ختم ہوا تصاوت کا اور سلاد کا اب دوسرا مسئلہ یا یا قال على مالک اعلی سمئی نبی صلی نبی حریر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خال المام وسلم اللہ لمن حمیدہ فکولو اللہ مربنا کلحت فینوا فکول ملائے کا خوص رومات کا دماغ ابو حریر رضی اللہ کہ رسول اللہ صلاح سلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن منحمید کہے تو تم رب ربنا مربان علکلت کو تو جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل گیا مل جائے گا تو اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہ آپ فرما دیں گے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ ربنا علیہ کل جو کہنے کی ہے آپ نے ہدایت دی ہے فرشتے بھی کہتے ہوں گے آپ فرشتے کہاں کہتے ہوں گے تو خالی ربنا ربانہ علیہ جی کہنے کے واسطے تھوڑی فرشتے ہیں اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو اس میں انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور جنات بھی شریک ہوتے ہیں اسی واسطے فقہ یہ بات کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں جب نماز پڑھنے والا سلام پھیرے تو سلام پھیرنے میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ دائیں طرف جب سلام پھیر رہا ہے تو جتنے بھی ہیں ان سب کو سلام اور بائیں طرف بھی سلام پھیرے تو اس وقت بھی یہی نیت ہو کہ جتنے میرے بائیں ہیں ان سب کو سلام اس کو تو نہیں معلوم کہ اس کے دائیں اور بائیں کتنے ہیں اللہ کو معلوم ہے ادنا درجہ تو اس کا یہ ہے کہ دائیں اور بائیں دو فرصے تو ہیں ہی کرامن کاتبی تو ان کو بھی سلام لیکن یہ کہ جنات اور فرشتے جو نماز میں شریک ہیں وہ ان کو سلام تو یہ فرشتے جو ہیں جو کہیں گے جو جماعت میں ہیں تو جس کا کہنا ان کے کہنے سے مل جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ فرشتے تو بھیجے ہی گئے ہیں اسی سے رکھے گئے ہیں وہ نماز میں شریک ہیں تو ان کی نماز قبول تو ان کی بھی نماز قبول ہو جاتی ہے جب نماز قبول ہو تو نماز کی وجہ سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہوا دوسری بات یہ کہ یہاں اللہ ربنا رقل حمد ہے بعض روایت میں صرف ربنا رقل حمد بھی ہے کسی میں ربنا ولا کل حمد ہے کسی میں اللہ ربنا ولاقل حمد بھی ہے اور ایک اور روایت میں کہ کسی صحابی نے اس میں اضافہ کیا تھا اللہ ربنا رقل حمد حمدم کثیرم مبارکن طیبن یا طیبن مبارکن تو آپ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی تھی تو اس لیے یہ الفاظ جو بڑھ جائیں گے تو اس میں کوئی حضی مگر اتنا بھی نہ بڑھا دے کہ جو ایک پوری نماز ایک کے برابر ہو جائے تو یہ معلوم ہوا کہ ربنا اللہ ربنہ علیہ الحم کہنا ہے اب یہ کس کو کہنا ہے تو شوادر کا کہنا تو یہ ہے کہ امام بھی کہے مقتدی بھی کہے جیسے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا وہ سمیع اللہ علیہ حمید اللہ ربنا علیہ کرم کہے گا امام بھی سمی اللہ علیہ حمیدہ اور اللہم ربنا ربان کرم یا ربنا علیہ کرم کہیں گے یہ تو ایسے بات کا کہنا انفیہ کہتے ہیں کہ نہیں انفیہ کہنا یہ ہے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا تو سمی اللہ علیہ حمیدہ اور ربنا علیہ کرم دونوں کہے گا لیکن امام اگر ہے تو امام کو صرف سمیع اللہ علیہ الحمدہ کہنا ربنا لکڑ ہم نہیں کہ ان کا کہنا یہ کہ دیکھیے اسی حدیث کے اندر آپ حکم دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ علیہ وسلم تو تم ربنا کر ہم کو معلوم ہے کو صرف ربنا کر ہم کہنا سمی اللہ علیہ منہمد نہیں کہنا جب مختلیوں کو یہ کہنا ہے تو پھر امام کو سمیع اللہ علیہ وسلم کہنا ربنا لکڑ ہم نہیں آپ اگر اس کے ذمے بھی ہوتا تو پھر آپ یوں فرماتے کہ جب امام سمیع اللہ علیہ حمیدہ ربن علیہ کرم کہے تو تم اس وقت ربن علیہ کرم کہو کہ نہیں فرما رہے ہیں آپ اس لیے امام کے ذمے صرف سمیع اللہ علیہ الحمیدہ ہے مختدیوں کے ذمے ربن علیہ کلحمد جی اللہ ربن علیہمد ہے جب کوئی سسترہ نماز پڑھ رہا ہو وہ دونوں کہہ لے گا کیونکہ نہ تو وہ امام ہے نہ وہ مختدی جب دونوں نہیں ہیں تو وہ دونوں کو جمع کر لے گا تو یہ بات کرین خیاس بھی ہے اور حدیث کے مطابق بھی ہے قالق صحابن سعید مسید و واب سلمت ابن عبد الرحمان عنہ ان رسول اللہ وسلم خال ابو کی روایت ہے کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے گناہ کے معاف ہونے کے معنی کیا ہیں تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ چونکہ گناہ دو طرح کے ہیں ایک گناہ جو ہیں وہ تو اللہ کے حق سے متعلق ہے حقوق اللہ کے خلاف ورزی ہوئی اللہ کے حق ادا نہیں کیے یہ بھی گناہ ہے اور جیسے نمازوں میں کمی کرنا روزے چھوڑ دیے کچھ زکوٰۃ نہیں دی حج فرض ہے نہیں کیا یا اور جو بھی اس طرح کے ہیں جو اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان فرائض کو چھوڑنا یا اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے گناہ دوسرے قسم کے گناہ ہیں جن کا جس میں انسانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں کسی کو گالی دے دی کسی کو مار دیا بیجا کسی کا جو ہے روپیہ پیسہ مال دبا لیا قیاانت کر دی یا کسی کی غیبت کر دی تو یہ سارے جو ہیں اس میں انسانوں کے حقوق متاثر ہیں یہ دوسرے قسم ہے گناہوں کی اب سوال یہ کہ کیا یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے اور یا یہ کہ کوئی خاص قسم کے اسی طرح سے گناہ جو کبائر کہلاتے ہیں بڑے بڑے گناہ صرف وہی یہ چھوٹے گناہ یہ ایک بحث پیدا ہوتی ہے تو حدیث میں تو معلوم ہوا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس میں محدثین اس طرف گئے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے گناہ جو اللہ کے حق سے متعلق ہیں ان کے معاف ہو جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس میں دوسروں کے حقوق متاثر ہو رہے ہوں وہ تو جب تک کہ وہ حق نہ ادا ہوں اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے ہاں اس میں بھی بعض لوگوں نے ایک اچھی بات کہی ہے اور اچھی بات یہ کہی ہے کہ جو حقوق العباد جو ہیں ان, وہ, ان میں جو کمی کی گئی جو گناہ ہے تو اس میں ایک دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ بندوں کا حق جن کا حق دبایا گیا ہے وہ حق ادا ہونا اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی بھی تو ہوئی ہے یہ اس کے گناہ ہونے کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے دنیا کے لحاظ سے بندوں کے لحاظ سے دوسرا پہلو ہے اللہ کے لحاظ سے تو اس کے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و اپنی طرف سے تو معاف کر رہے ہیں لیکن اس کی جان تو اس وقت نہیں چھٹے گی جب تک کہ یا تو یہ حق نہ ادا کر دے جس کا حق اس نے دبایا یہ وہ حق والے اس کو معاف کرے تو اس واسطے اس میں کوئی اسکال نہیں حدی کے اندر حدیث میں تمام ہر طرح کے گناہوں کی معافی کی بات آ جاتی ہے مگر اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دوسروں کے حقوق دبا کے بیٹھ جاؤ اور حقوق کو ادا نہ کرو جان جب ہی چھٹے گی جب دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے اس لیے کہ مان لیجئے یہ اس کو تھوڑا سے اور میں وضاحت کرتا ہوں اس کو دوسرے سے مثلا اگر کسی شخص کے ذمے کسی دوسرے انسان کے سو ڈالر آتے ہیں ادا نہیں کر رہا تھا گناہ ہے خیانت جو اس نے کی اب اس کے بعد اس نے سو ڈالر کسی وت اس کو دے دیے. لیکن دے تو دیے اب سوال یہ کہ اس کے دل میں کوئی احساس اس کا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی اس غلطی پر اللہ سے توبہ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا اگر اس نے سو ڈالر اس کے دے بھی دیے ہیں مگر اللہ سے توبہ نہیں مانگتا تو اللہ کا حق کر بھی قائم ہے اس کے دن میں اس کو توبہ مانگنی چاہیے اللہ سے تو اس لیے یہاں گناہ کی معافی کا مطلب کیا ہے اللہ اپنے حق کو تو معاف فرما دیتے ہیں چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے لیکن بندوں کا حق تو ادا کرنا ہی ہوگا اچھا ابن صحاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ آمین تو یہ جو امنا یؤمنو تامین تو لفظ کیا تھے تو آپ نے آمین کے لفظ سے فرمایا تھا کہ اس طرح کہا جائے جب امام کہے کہ برۃعلیم آگے آ رہی تو اسے اس وقت آمین کہا جائے گا وحد دسانی ہر مرتبہ کالا اچھا آمین کہنے کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ سب کہیں گے منفرد اکیلے نماز پڑھا تو بھی امام نماز پڑھا رہا تو مختی ہے تب سب کے سب آمین ان کو کہنا ہے ہاں حنفی مسلک میں چونکہ مختدی کو قراءت نہیں کرنی ہے تو جب قراءت نہیں کرنی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ امام نے کب ولدالین ولد کا سری نماز ہے مثلا تو وہ کس کو نہیں معلوم ہوگا اور خود بھی نہیں پڑھ رہا اس صورت میں سری جو نمازیں ہیں آہستہ پڑھے جانے والی جیسے زہر ہے اور اثر ہے اس میں مختدی آمین نہیں کہے گا نہیں کہے گا نہیں کہے گا اس لیے کہ اس نے نہ کہا نہ سنا لیکن جہری نمازوں میں مختی کہے گا امام بھی کہے گا اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آمین کہے گا چاہے وہ سری نماز ہو چاہے جہری ہو حدثنی ابن یحیح قال حدثنی ابن قال قال حدنی میں نے ابھی ایک جو مطلب بتلایا تھا وہ یہ کہ فرشتے بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں. وہ بھی صحیح غلط تو نہیں لیکن یہاں ایک اور بات آ رہی ہے اور وہ یہ اس حدیث میں کہ ابو رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا جب تم تک کوئی سست نماز میں کہتا آمین اور فرشتے آسمان میں کہتے آمین تو ان میں سے ایک کی آمین کہنا جب دوسرے کے آمین کہنے سے مل جاتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس واسطے نہ تو یہ ہے کہ ولاد علیم بھی ختم ہوا تو اسے خرچہ امین ہی کہہ لیا وقت نہیں ابھی شروع ہوا یہ اسی طرح سے دیر لگا دیا آرام سے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نہیں ولد عالین کہنے کے بعد آمین کہنا ہے جب امام نے ولبد عالین کہہ لیا پورا کر لیا اس وقت وہ آمین کہے تو وہ یہی وقت ہے اور امید ہے کہ اسی وقت میں وہ آسمان کے اندر فرشتے جو ہیں وہ بھی آمین کہہ رہے ہوں گے کیونکہ یہاں سے ہر چیز اوپر جا رہی بلا تاخیر اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے لیکن آسمانوں تک یہ یہاں کی نماز ایسی فوری طور پر پہنچ رہی ہے کہ ادھر آمین کہا جا رہا ہے ادھر ابھی آمین کہا جا رہا ہے اور یہ آمین ان کے آمین سے مل جائے تو فرما کہ غفر الحمتقدم امین ضمبے اس کے گزشتہ گنا معاف ہو جاتے ہیں حدسن قطع السعید قال حدثنا یعقوب یا ابن عبد ان عن عن عن رسول اللہ صال وسلم قال اذا قال القارئ غیر المغضوب فقال من من مہتم ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا غیر المحدوب علیہ پڑھے یہاں پڑھنے والے سے مطلب ہُوا وہ امام جو ہے پڑھنے والا غیر علیہم علیم ولطین کہے اور جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا اس نے آمین کہا تو جس کا اس کا اس کا کہنا آسمان والوں کے کہنے سے جب مل جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک دعا ہے نا اے المستقیم سراۃ المستقی سراۃ علیہم غیر المغضوب علیہم ولطین تو چونکہ دعا ہے اس دعا جب بندہ دعا مانگتا ہے اور اچھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمانوں تک کہ جب اللہ کے ایک بندے کو دعائیں مانگیں تو وہ آمین کہیں یعنی وہ بھی کہیں کہ اللہ ہاں اس دعا کو اس کے لیے قبول فرما لیجیے حد ابناہ ابن السعید و ابو بکربن صحیح امر الناقب البن حرب وأبو كريف جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شق الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحذرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فکر کلحت ابن شہاد ظہری سے روایت ہے وہ کہتے کہ میں نے انس ابن مالی کر دی اللہ عنہ سے فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک مرتبہ اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے تو آپ کا جو دائیں پہلو ہے دائیں سائر وہ تھوڑی اس مطلب یہ کہ اس میں تکلیف ہو گئی تھی متاثر ہو گئی تھی تو ہم آپ کی مزاج پرسی کے لیے طبیعت پوچھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے نماز کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی تو جب نماز پوری ہو گئی حالانکہ ان کو تو ضرورت نہیں تھی جب نماز پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتدا کی جائے سو جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کو جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو جب وہ اٹھ جائے اٹھے سجدے تم اٹھو اور جب وہ سمیع اللہ علیہ محمد کہے تو کہو تم ربنا ولا الحمد اور جب وہ بیٹھ بیٹ کر نماز پڑھے تم بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھ لو یہ ہے حدیث ایک تو یہ کہ دیکھیے اس میں ربنا ولا الحمد آیا میں نے کہا تھا نا کہ بعض روایتوں میں صرف ربنا لک الحمد ہے بعض میں ولا بھی ربنا ولا الحمد ہے اور کسی میں اللہ لک الحمد کسی میں اللہ مربنا ولا کلحمد اس میں کوئی رض نہیں ہر فرنے سے انشاءاللہ ثواب اللہ بڑھتا جائے گا لیکن یہاں دو باتیں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ فرمایا کہ امام جو ہے وہ بنایا اسی واسطے کیا کہ اس, کا اس کی افتتاح کی, کی جائے تو آپ نے اس بات فرمایا جب وہ تقدیر کا ہے تم تقدیر کو کبر سا کبر یہ فا کا حرف جو ہے عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں تاقیب کے لیے آنا تاکیب کا مطلب کیا ہوا یعنی ایک کے پیچھے ایک کوئی کام ہونا جس کو آپ جیسے انگلش میں آپ بولتے ہیں دین سو دین جو ہے یہ تاکیب کے لیے ہے ایک کام پہلے ہو گیا اس کے بعد دوسرا ہو رہا ہے تو اس کے مقصد کے لیے عربی کے اندر سما کا لفظ بھی آتا ہے اور صرف فا بھی آتا ہے تاکیب کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام تقبیر کہ پھر تم تقبیر کہو یہ نہ ہو کہ امام نے تقبیر ابھی کہ بھی نہیں پہلے تم نے کہہ لی امام تو کہنے کے کہ ابھی ارادے کر رہا آپ پہلے کہ فارغ ہو گئے ایسا نہیں یہ امام کے ساتھ ہی کہنے لگو غلط ہوگا اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب نماز کے تعلق سے اس میں یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو جس وقت وہ راہ پر پہنچے تو مقتدی اس وقت اللہ اکبر کے حمزہ اس کے منہ سے نکلے یہ ہونا چاہیے یعنی اس کی انتہا ہو تو اس کی ابتدا ہو ساتھ بالکل نہیں یہ مطلب نہیں اقتدا کا کہ امام کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ہو بلکہ بعد ہونا چاہیے ایک تو بات ہی ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ فریدہ کبرا اف جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ جب وہ اٹھے تو تم بھی اٹھو اور جب کہ میں اللہ حمیدہ تو تم کو اور اب بناور اس سے ہنسی اس حدیث سے اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے کہتے ہیں دیکھو یہاں قراد کا ذکر نہیں ہے کہ جب وہ قراط کرے تم بھی قراط کرو یہ کہیں نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآ جو ہے اس میں افتدا نہیں ہے امام کی کہ مختدیوں کو بھی اس وقت پڑھنا ہے جس وقت امام پڑھ رہا ہو جو اصل مسئلہ ہے جس کے لیے یہ حدیث یہاں آئی ہے وہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا جہاں تک اگر امام کوئی بھی نماز پڑھنے والا اگر وہ کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتا ہے حالانکہ قیام فرض ہے لیکن کسی تکلیف کی وجہ سے کسی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوگا بیٹھ کر نماز پڑھ لے جہاں تک اگر آ, قیام پر قدرت ہے کھڑے ہونے پر تو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے سوائے نوافل کے. نوافل میں بہت گنجائش ہے نوافل میں آدمی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا یہ بات ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نوافل جو ثواب اس کا ہوگا بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ہوگا خدا جہاں نے کہاں سے لوگوں نے یہ نکال لی بات کہ وہ وطر کے بعد کی جو دو نفل پڑھتے ہیں ان کا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے بھائی کہاں سے نکل گئی ہے یہ تو کوئی کہیں یہ بات نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہر صورت میں افضل ہے کسی خاص نماز کو اپنی طرف سے متعین کرنا کہ بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے چاہے کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہو یہ غلط ہے اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے شریعت کے عام قاعدے کے بھی خلاف تو بہرحال بیٹھ کر نماز پڑھنا فرائض اور واجبات اس صورت میں اس کی اجازت ہے جبکہ قیام پر قدرت نہ ہو اور کوئی اسی مجبوری اور بیماری میں کی وجہ سے یہ تو ساتھ ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو یہاں یہ فرمایا اور مخت... آ... آ... صحابہ کہتے ہیں انصن مالک تو انہوں نے تو یہ کیا ہی تھا یہ کہ آپ نے تو بیٹھ کر اس لیے پڑھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے تکلیف کی وجہ سے لیکن جو اور صحابہ ہیں انہوں نے بیٹھ کر پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں جب امام بیٹھ کر پڑھے تم بھی بیٹھ کر پڑھو یہ جو مسئلہ ہے اس میں آئی ہے بحث جہاں تک امام احمد ابن حمبل کا اور امام اوزائی کا تعلق ہے وہ تو انہوں نے جیسے حدیث آئی ویسے لے لیا انہوں نے کہا بالکل ہم آنکھ بند کر کے اس کے مسافر کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں یہ تو ہے امام احمد اور اوزائی کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی صحیح صنعت سے حدیث آ رہی ہے آگے پیچھے میں کچھ نہیں دیکھنا بس عمل کرنا ہے جہاں تک امام مالک کا تعلق ہے امام مالک جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مقتدی آ, وہ قدرت رکھتا ہے قیام پر تو کھڑے رہنے پر وہ ہرگز کسی بھی صورت میں آ, کسی اس کے پیچھے نماز بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا نماز جائز ہی نہیں ہوگی اس کے بیٹھ کر آ, امام کے پیچھے چاہے امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے چاہے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے مختدی جس کو قدرت ہے کھڑے ہونے پر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا امام ابو عنیفر رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں وہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو قادر ہے قیام پر اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کھڑے ہونے والے وہ بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے ہاں اگر اس کو یعنی مخت اگر امام ہی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور مختدی وہ ہیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رہتے وہ کہتے ہیں ان کو نماز ہی نہیں پڑھنی اس کے پیچھے بلکہ کسی ایسے پیچھے نماز پڑھیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی قدرت رکھتا ہے یہ حنفی اور شوافے کا کہنا ہے اب رہ گئے اس حدیث کا مسئلہ اس کا کیا جواب ہے جو اتنی اتنا حدیث ہے ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات والی حدیث کو ہم لے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ عمل آپ کا بات کا ہے وہ حدیث کیا تھی اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر سے باہر نہیں تشریف لا رہے تھے مرض بڑھ گیا تھا بیماری بڑھ گئی تھی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھائیں انہوں نے نماز شروع کر دی تو آپ نے جھانک کر دیکھا پردہ اٹھا کر کے اپنے حجر مبارکہ سے تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ مجھے لے کے چلو تو آپ دو آدمیوں کے سہارے سے آپ تشریف لائے اور ابو بکر صدیقی اور اگلی سب میں آپ اسے آگے, آگے بڑھتے رہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے محسوس ہوا کہ آپ تشریف لا رہے تو پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے روک دیا اور آپ آب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف آپ جا کر بیٹھ گئے تو دائیں ہوئے ابو بکر اور بائیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ ہے روایت کہ آپ جو ہے تکبیرات فرماتے تھے اور آپ کی آواز چونکہ بہت ہلکی نکل رہی تھی کمزوری کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان تکبیرات کو منتقل کرتے تھے اصل امامت آپ کی ہو رہی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے تو یہ اس واسطے ان کی دلیل عناطیہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو اچھا اور وہ صحابہ جو ہیں میں نے غلط کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ وہ امام مالک کا مسئلہ ہے امام مالک کا مسئلہ کیا ہے جو میں نے ہنفیہ کا بترا دی وہ امام مالک کا ہے امام مالک کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے مفتی جو قدرت رکھتے ہیں کھڑے ہونے پر وہ نماز نہ پڑھیں نہ کھڑے ہو کر پڑھیں نہ بیٹھ کر پڑھیں کسی اور کے پیچھے پڑے یہ مالکیا کا مسئلہ لیکن حنفی اور شفافے کا مسئلہ یہ ہے مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں بیٹھ کر نہ پڑھیں تو ان کی دلیل یہ تھی کہ صحابہ جو ہیں انہوں نے سب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض وفات میں بیٹھ کر کے امامت فرما رہے تھے یہ دلیل ہے حنفی اور شفافے کی اس واسطے انہوں نے آخری عمل کو لیا ہے آپ کی زندگی کا اگر یہ غلط ہوتا تو آپ سلام پھیر کر کے لوگوں کہہ دیتے کہ تم بیٹھے کیوں نہیں جبکہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ کا منع نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ان سب تمام صحابہ کے عمل کو درست قرار دیا بس حد اسحق ابن البراہیم وبن الخرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الآمش نبي صالح نبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال الطالين فقولوا آمين وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله من حميد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ابھی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دیا کرتے تھے فرماتے کہ امام سے تم آگے مت بڑھو یعنی جلدی مت کرو کہ امام نے ابھی جو کام نہیں کیا وہ تم کر لو یہ مطلب ہے لاتوباد روح کا آپ نے فرمایا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کو امام سے پہلے تکبیر کہہ دی غلط ہوگا وحیدہ کال وبا لین فقول و اور جب وہ سورہ فاتحہ کے آخر میں ولدا کہے تو تم کہو کومین وحدہ رکھا فرقاؤ اور جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب کہے میں اللہ علحدہ فقول و اللہ مربنا رکل حامدہ تو امام سے پہلے کوئی عمل نماز کا مقصدیوں کو کرنا جائز نہیں اگر مختدی امام سے پہلے کوئی کام کر لیں گے تو اس کی نماز ختم کیونکہ اقتدائی نہیں صحیح ہوئی اقتدا نہیں ہوئی تو نمازی میں تو ابتدا ہو رہی تھی اور نماز نہیں ہوگی یہ تو مقصد ہے اس حدیث کے لانے کا لیکن اس میں ایک بات دو باتیں ہیں ایک تو جو اس کو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ امام کے ذمے سمیع اللہ علب حمیدہ کہنا ہے اور مختلف کے ذمے ربنا رحمد ربانہ اللہ مربنا ربنا اللہم ربنا رق الحمد میں نے تینوں لفظ بتایا تھے اور تینوں ہی لفظ حدیث میں آ رہے ہیں حدیثوں میں آ رہے ہیں اس میں اللہ ربنا رک الحمد ہے تو یہ بات میں نے بتلائی تھی کہ امام کے ذمے سمیع اللہ علیہ حامدہ کہنا آپ نے فرمایا ربن علقلحمد کہنا اس کے ذمے نہیں ہے ورنہ جیسے اگر اس کے ذمے ربنہ علحمد کہنا ہوتا وہ بھی زور سے کہہ سکتا تو اس کے ذمے رکھا ہی ہیں آپ نے مختصیوں کے ذمے سمی اللہ علیہ حامدہ نہیں ہے ربن علق الحمد ہے ہاں اگر کوئی اکیلے نماز پڑھا ہے تو پھر اس کے ذمے یہ دونوں ہو جاتی ہیں یہ خود اس سے سمجھ میں آتا ایک مسئلہ تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کہے امام ولد تو تم کہو آمین یہ حدیث اس حدیث کو ہنفیہ اپنی دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مقتدی مختدیق ذمے قراعت ہوتی تو پھر ہے کہ وہ اپنی قراعت کر رہا ہے اپنی قراعت چھوڑ کے جس وقت وہ خود ولدعالین کہے گا وہ اس وقت اس کو آمین کہنا ہے امام کے ولد عین کہنے پر امین کہنے کے معنی یہ ہو گئے کہ اس کو تو سننا ہے امام کے قرآد کو خود پڑھنا نہیں ہے یہ اس سے یہ بات صاف طور پر سمجھ آتی ہے تو یہ دلیل بنتی ہے ان کے لیے ابن معاذ له الہو قالحسن عبی قالحثنا شوبہ انیا انہوا ابنآمیابا القمہ ان سمیابہ یقول قال رسول اللہ صلیم ان امام و جنت فیضا صلی اللہ فصل القعدن کالحمد فیضا وفول ابو اللہ سے ابو القمہ نے سنا کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا امام جو ہے وہ ڈھال ہے جن جس کو انگلش میں شیلڈ کہتے ہیں تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھے بیٹھ کر تم بھی, تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اور جب سمیع اللہ علم نحمیدہ کہے تو تم کہو اللہ ہمر بنا رق الحمد تو زمین والوں کا کہنا جب آسمان والوں کے کہنے سے موافقت کر جائے یعنی وقت مل جائے دونوں کا جس وقت یہ زمین والے کہہ رہے ہیں ربنا کل ہند یا اللہ ربنا رقل ہند اسی وقت آسمان والے بھی کہہ رہے ہوں تو اس معافقت کی برکت سے کیا ہوگا غفر ما تقدم من بھی اس کے پچھڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میں نے اس کو بتلایا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں اہل السما کے آسمان والوں کا کہنا ایک تو یہ کہ فرشتے جو آسمانوں میں ہیں وہ آتے ہیں اور جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو وہ مختی بن جاتے ہیں امام کے اور وہ بھی اس وقت رب نادے کرحمد کہیں گے جیسے اور مختدیوں کہنا آمین کہیں گے جس طرح اور مختدیوں کہنا تو ان کا آمین کہنا اور ان کا رب نادر الحمد کہنا اسی وقت ہو رہا ہو جس وقت یہ زمین والے کہہ رہے ہیں یا زمین والوں کا کہنا اس وقت ہو جس وقت یہ فرشتے کہہ رہے ہیں تو اس معفقت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو فرشتوں کو بھیجا ہے اسی کام کے لیے تو ان کا, ان کا جو بولنا ہوگا وہ مقبول ہوگا تو یہ زمین والوں کی بھی دعا اور ربن الکرحمد کہنا اور آمین کہنا یہ سب قبول ہو جائے گا جہاں تک ڈھال کا تعلق ہے کہ امام کو جننا اور ڈھال فرمائے وہ اس لحاظ سے ڈھال کا مقصد ہوتا ہے کہ جو چیزیں نقصان دینے والی سامنے آئیں حملہ کرنے والی اٹیک کرنے والی ان کو ڈھال پر روکا جاتا ہے جو شیل ہے تو امام جو ہے وہ اس لحاظ سے ڈھال ہے کہ جو چیزیں مقتدیوں کی نماز میں خلل ڈالنے والی ہوں تو امام کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل باقی نہیں رہتا تو جو غلطی مقتدی سے ہوئی مگر امام سے نہیں ہوئی مقتدیوں کی بھی نماز امام کے ساتھ صحیح ہو جاتی وہ کہا کہ اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی غلطی مقتدی سے ایسی ہو کہ اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا یا امام ہوتا تو اس پر جیسا واجب ہوتا مگر امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس کی غلطی معاف امام کی نماز جب صحیح ہے تو سارے مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جاتی اس لحاظ سے اس کو ڈھال کہا کہ جو چیزیں نقصان دینے والی ہو سکتی تھی مقتدیوں کی نماز کو وہ امام کی وجہ سے وہ نقصان سے بچ گئے تمام مقتدی جہاں تک بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے مقتدیوں کی اس پر میں پچھلے ہفتے بھی بتا چکا اور آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل آخر کا تھا وہ چونکہ اس کے خلاف ہے تو لہذا اس کو سامنے رکھا ہے فکہ سوائے امام احمد بن حنبل اور امام زہری کے وہ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے امام مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی جائے جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے حالات کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اگر کھڑے ہونے پر ان کو قدرت ہے مقتدیوں کو جب قدرت ہے کھڑے ہونے پر تو وہ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے وہ آگے کی جو حدیثیں آ رہی ہیں یہ ان کی حجت ہے انما جويل الامام اليو تم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله والحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قائدا فصلوا قعودا اجماعون كبر رضي الله